بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ و اصحابہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ علیکہ و اصحابہ یا نور اللہ بیٹی بیٹی سلامی بھائیوں اور مدنی چنل کے ناظرین سلسلہ ذاتی تجربات لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں پشلی عید کو ہم نے سلسلہ کیا تھا اور آج پھر یوں سمجھا جا, جا سکتا ہے کہ ایک سال بعد اسی موضوع کو لے کر پھر حاضر ہوئے ہیں ہمارے ساتھ انشاءاللہ آج کے سلسلے میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجس کے نگران حاجی محمد ابرانات تاری بھی ہوں گے مفتی قاسم صاحب بھی جلوہ گروں گے رکن شرا اثر بھائی تشریف لا چکے ہیں اس سے پہلے کہ ہم مدری پھولوں کا یوں سمجھے کہ آغاز کریں سب سے خوبصورت مدری پھول یقیناً قرآن پاک کے مبارک مدری پھول ہیں مبارک با... قرآن پاک کی تلاوت ہے تو ان تلاوت قرآن مجید ماشاء اللہ صاحب تشریف لے آئے. السلام علیکم اللہ کیسے ہیں مرحبہ یا مرحباء اللہ تلاوت ہوگی انشاءاللہ مختصر ناشری سنیں گے اور پھر انشاءاللہ اپنے مدری پھولوں کا اس سلسلے کے ٹاپک کو آگے لے کے چلیں گے آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں آج یوں سمجھیے کہ آپ کے لیے ایک طرح سے اچھا فورم ہے اوپن فورم ہے رکن شورا اتھر بھائی ہیں نگران شورا ہوں گے مفتی قاسم صاحب ہوں گے آپ ان سے کچھ سوال کرنا چاہیں تو سوال بھی کر سکتے ہیں ان کی ذاتی زندگی اور ان کے ذاتی تجربات کے حوالے سے بھی سوال کر سکتے ہیں جہاں دیدہ شخصیات ہیں دنیا کو دیکھا ہے دنیا کے بہت سارے معاملات کو ہینڈل کرتے ہیں ہمیں بہت کچھ امیدیں آج سیکھنے کو ملے گا جی مان صاحب تلاوت اور پھر مختصر نشرہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزة عمي يا يسوفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سدیریا وسلائی کیابی بل اے کاش ایکشب تنہائی نی اے کاش کاشے تنہا لم ترپ کر رہے لمحہ لمحہ الفت کی آگ کو بڑک ترہ اے کا تنہائی میں بیچ ہی رہے یہ سوتے جنو بڑھتا ہی رہے ہر دم مجھ کو رلا رہے اے کا تنہائی میں عشک میں گم ہو جا ہے کسنا پتا اپنا جب میں تڑپ کر گر جاؤں جا تیر اٹھا سا رہے اے کاش شدے تنہائی میں اور جب آ مدی دید پلاتا رہے لمحال پت کی آگ کو تو بڑکا ماشاء اللہ مرحبہ اکیمت اسلامی بھائیوں سلسلہ ذاتی تجربات لے کر ہم حاضر ہیں اور جیسا کہ میں نے سلسلے کے شروع میں بھی ارض کیا تھا آپ نے اس کے مدری گلدستوں میں تشہیر مدری گلدستوں پروموز میں بھی دیکھا ہوگا کہ مفتی کاسم صاحب بھی جلوہ فرما ہے نگران شعرا کی بھی کچھ دیر میں آمد ہو جائے گی رکیشور اثر بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں اور آپ کالز بھی کر سکتے ہیں اپنے کچھ آپ بھی اپنے ذاتی تجربات شیئر کر سکتے ہیں بلکہ ہماری جو ہستیاں ہیں ان سے بھی کچھ سوالات کر سکتے ہیں تو ماشاء اتھر uh, بھائی بھی ہیں اور مفتی صاحب آپ وہاں جائیں گے اچھا مفتی صاحب وہاں کمفرٹیبل فیل کریں گے جی آ جائیں لیکن اتھر بھائی آپ وہیں رہیں گے جی ٹھیک ہے شورا اور مفتی صاحب کا آپ نے سوچا تھا کہ اگر آمنے سامنے بھی تو جہاں آپ ایزی کمفرٹیبل فیل ان شاء انشاءاللہ آپ وہیں بیٹھیں گے مجھے کی برکت ماشاءاللہ تو مفتی صاحب سے یہ آغاز کرتے ہیں مفتی صاحب یقیناً زندگی تجربات سے بھری بھری آپ کی آپ نے بہت سارے ادوار زندگی کے دیکھے ہیں مگر میں ایک بہت بڑی ویسے تو مفتی صاحب کے پاس بہت ساری اچیومنٹس ہیں لیکن جس پر رشک آتا ہے بہت زیادہ اور میں چونکہ کافی ٹریول کرتا ہوں تو ایک مفتی صاحب کی جو کاوش ہے اور اس کو ساری دنیا میں جس پیارے انداز میں سراہا جا رہا ہے وہ ہے سرات الجنان मاشاءاللہ, मاشاءاللہ اور تفسیر سرات الجنان نے جو ماشاءاللہ برکتیں ہمیں عطا کی ہیں اور مزید یہ سلسلہ جاری محمد ہے کمپلیٹ بھی اب ماشاءاللہ اللہ ہو چکی ہے آپ نے بھی یہ شاید زائد زندگی میں پہلا تجربہ ہی کیا یہ تجربہ آپ کا کیسا رہا کہ آپ نے اتنی طویل تفسیر لکھی پہلے ترجمہ کیا اور اس کے بعد تفسیر تو سب سے پہلے کیوں نہ قرآن پاک ہی کے تجربے سے برکت حاصل کی جائے ہمارے سلسلے کیا فرماتے ہیں بسم اللہ تفسیر کا جو تجربہ ہے وہ طویل بھی ہے لیکن مختصر بھی ہے اچھا دونوں ہی چیزیں اس میں مختصر تو اس اعتبار سے کہ بعد مجھے بھی ایک حیرت ہوتی ہے جو تفصیل مکمل ہوئی ہے یہ تقریباً چار سال میں ہوئی چار سال میں دس دن مکمل ہوئی اور مکمل ہونے کے بعد پھر اس کی پبلشنگ شروع ہوئی اچھا میں اسے پہلے کمپلیٹ کر چکا تھا چھپنا اس کے بعد شروع اور پھر چھپنے کے اندر یہ چار سال لگے ٹھیک ہے تو یوں بظاہر آٹھ سال کے اندر یہ چھپی اللہ ہے اللہ لیکن اللہ جو تصنیف ہے وہ اصل میں چار سال کی اب مختصر اس اعتبار سے ہے کہ جب میں مفسرین مف کرام کے حالات پڑھتا ہوں اور ان کے مختلف میں چیزوں کو دیکھتا ہوں اس میں اتنی بڑی تصنیف کو بڑا عرصہ لگتا ہے اچھا اکثر و بیشتر تفسیروں کے شروع میں یا کہیں اور جگہ ان کا لکھا ہوتا ہے کہ کتنے عرصے میں مکمل ہوئی تو مجھے جو یاد پڑتا ہے کوئی تفسیر تیس سال میں ہے کوئی چھبیس سال میں ہے کوئی بیس سال میں ہے کوئی سولہ سال میں ہے تو اکثر و بیشتر یہی صورت ہے صحیح. اب جب یہ چار سال میں مکمل ہوئی ہے تو بعض کا خود یقین نہیں آتا کہ یہ چار سال میں کیسے مکمل ہو گئی اللہ اللہ تو یہ خاص اللہ تعالی کا فضل ہے کہ چار سال میں یہ مکمل ہو گئی ما شاء اللہ, ما شاء اللہ. اور اس میں آ اس کو شروع کیسے ہوا اس کا دورانیہ کیسے چلتا رہا پروسیجر کیسے چلا شروع تو یوں ہوئی کہ ترجمہ تو میں نے اپنے طور پر کیا تھا بڑے عرصے سے بہت سے لوگوں سے یہ بات تو سامنے آتی تھی کہ ترجمہ آسان سے آسان ہو جو سمجھ آئے جدید اردو کے الفاظ ہوں بہت سادہ زبان ہو اور ایسا اور جملے جو ہے اس کے بجائے اس کے لفظ بلف ترجمہ ہو یا پرانی اردو کے اعتبار سے ترجمہ ہو نئی اردو کے اعتبار سے ہو اور خود بھی تراجم پڑھتے تھے خاص طور پہ کنزوری مانشری پڑھتے تھے تو یہ فیل ہوتا تھا کہ ہمیں تو سمجھ آ رہا ہے جن کی یا تو دنیاوی تعلیم اچھی ہے یا دینی تعلیم اچھی ہے تو وہ تو سمجھ جاتے ہیں لیکن یوں کہلے کہ پاکستان میں جو زیادہ تر جو مڈل کلاس ہے جو بہت ایجوکیٹڈ نہیں ہیں ان کے لیے اس اردو کا سٹرکچر اس کی بناوٹ اس کے الفاظ کا سمجھنا مشکل ہوتا ہے بعض جگہ تو وہ الفاظ ہیں کہ جو بہت ہی مشکل ہے جیسے جی جی یہ الفاظ آتا ہے یہ ان کا بھاگ ہم ہم ان کا نصیب ان کا حصہ ہم ہم جی اور اس طرح کے کوتکوں ہم کوت یہ آتا کو ہے نا اللہ دا دا تمہارے کوتکوں سے بے خبر جی نہیں تو کر کوتکوں اعمال سے کرتوتوں سے جی بے خبر نہیں تو ایسے, ایسی جگہ پر تو بعض علماء نے پہلے بھی کاویشیک کی ہیں اور اس طرح کے چھپے ہوئے ہیں وہ بلکہ بعض نے تو بیکٹ کے اندر وہ لفظ ڈال کے بھی کنظور ایمان شریف چھاپا ہوا لیکن اس کے باوجود اوور یہ تھا کہ بہرحال اس کی بہت ہی اعلی درجے کی اس کے یعنی ترجمہ ہونے کے باوجود اس کے سمجھنے کے اندر مشکل تھی تو سب سے پہلے یہی دین بنا کہ کنظور ایمان شریف کو معیار بنا کر اسی کے جو Uh, اسی میں جو, جو راج قول کسی لفظ کے ترجمے میں اپنایا گیا ہے اسی کو لے کر آسان سے آسان زبان میں کیا جائے ماشاءاللہ. تو یوں یہ ترجمہ شروع کیا اور اس میں یوں کہہ لیں کہ بیسیکلی یہ ترجمہ کنزوری ایمان ہی ہے ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. اس کی زبان سمپل کر دی گئی ہے اس کے جملے زیادہ سادہ کر دیے گئے ہیں ورنہ تقریباً تقریباً جو کال اعلی حضرت نے اپنایا ہے اسی کے مطابق ترجمہ کیا تھا <تصفيق> اس کا نام کنزل عرفان رکھا اس کا نام کنزل عرفان رکھا ہے اچھا ایک بات بتائیں آپ نے تفسیر کا تو بتایا کہ آپ کو چار سال لگے اس کو کرنے میں لیکن سنا ہے ترجمہ بہت جلدی ہو گیا تھا ترجمہ کتنے ٹائم میں ہوا تھا ہاں یہ تو ہے لیکن ابھی بھی میں غور کرتا ہوں بار جلدی ہونا اور چیز ہوتا ہے مشکل ہونا ایک دوسری چیز ہوتا ہے ترجمہ مکمل ہو گیا تھا تقریبا نبے دن میں اللہ نائنٹی ڈیز میں دن میں ترجمہ مکمل ہو گیا میرا یہ بھی تاریخی بات ہوگی شاید آپ نے تو یہ پڑھا ہوگا آپ کی زبانی سنا کے تفسیر میں اتنے سال لگتے ہیں تو نارملی ترجمہ قرآن کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے ترجمے میں ویسے زیادہ لگتے ہیں زیادہ اس میں عرصہ لگتا ہے لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ترجمہ جو بھی کرنے لگتا ہے نا وہ اکثر یا تو جیسے بہت سارے ترجمے سامنے رکھتا ہے ٹھیک ہے اس نے اگر اردو والے بھی ابھی تو ایسے ترجمے ہوتے ہیں کہ دس اردو کے ترجمے سامنے رکھ لیے پھر میں اچھے سے اچھا نقل کرنے کی کوشش کی اچھا جو ڈائریکٹ عربی سے کرتے ہیں وہ پھر جیسے مفردات امام راغب ہے لسان العرب ہے اور اس طرح کی دوسری عربی کی جو لغات ہیں پھر تفسیریں ہیں پھر مختصر تفسیرات جلالین ہے یہ سب سامنے رکھ کے اب اس کو پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد ترجمہ کرتے ہیں پھر اس کے بعد ایک مرتبہ کر لیا پھر اس کے بعد جملوں کی بناوٹ دیکھتے ہیں جملہ ویسا بنا یا نہیں بنا مجھے یوں آسانی تھی کہ میرے سامنے چونکہ یہ نہیں تھا کہ مجھے پچیس تفصیلیں دیکھ کے ترجمہ کرنا میرے لیے تو آئیڈیل کنزومر موجود تھا تو اب مجھے کسی شے کے بارے میں دس اقوال تلاش کرنے کی طرف نہیں جانا مجھے راج کال میرے سامنے موجود تھا ہاں کسی جگہ اسپورٹ کے لیے یا کسی جگہ مزید تحقیق کے لیے دوسرے تراجم اور عربی تفاصیر جو میں دیکھتا تھا ورنہ کنظریمان شریف سامنے تھا اس کی سمپلسٹی جو ہے مین کام تھا اور میں اس کو چلا رہا تھا تو اس لیے یہ جلدی ہو گیا ورنہ بھارت ترجمے کا کام ایسا نہیں ہے اور کچھ یہ بھی اللہ تعالی کا فضل ہوتا ہے کہ بعض اوقات پہلے سے اگر علوم و فنون پر یوں کہہ لے کہ دسترس ہو اچھے پڑے ہوئے ہوں صرف ہے نہ ہے بلاغت ہے اسی طرح خود تفسیر اچھی پڑھی ہوئی ہو تو بہت ساری چیزوں کے اندر وہ سابقہ علم جو ہے نا وہ کام, کام, کام آ جاتا کام کام آجاتا ماشا ہے الحمد للہ مجھے درس نظامی پڑھنے کا جو موقع ملا اس میں پاکستان کے جو بہترین اساتذہ کرام درس نظامی کے شمار کیے جاتے چونکہ میں نے ان سے پڑھا مم مم اور پختگی کے ساتھ پڑھا اور ان کے بالکل کہنے کے مطابق ہی پڑھا یہ نہیں کہ وہ کچھ اور پڑھا رہے میں کسی اور طرف جا رہا ہوں تو جتنی مضبوطی سے وہ پڑھاتے مفتی عبد القیم ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ میری یعنی، استاد الاستہ اور ان کے بھی استاد ہیں اتنے بڑے استاد مولانا گلم عطیکی صاحب منور صدیق ہزاروی صاحب یہ اس وقت کے بھی بڑے بڑے علما درس نامی کے شمار کیے جاتے ہیں تو میں نے نامی کا موت بہا سے پڑھا ہوا تو اس لیے جو وہ مضبوط اس لیے ترجمہ پڑھنے کے اندر اس قدر زیادہ دقت نہیں تھی اور پھر یہ ہے کہ کنزل ایمان کے ساتھ صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمتہ اللہ علیہ کی جو تفسیر ہے وہ بھی بڑی جامع تفسیر ہے وہ ہے چھوٹی سی ہے مختصر سی اور عام آدمی پڑھتا نا وہ یہ کہنا یار کہ یہ اتنا چھوٹا سا کیا لکھا ہوا ہے یہ تفسیر ہے یا کیا ہے تو لیکن اہل علم کے لیے وہ بہت بڑی چیز ہے کیونکہ اہل علم کا معاملہ یہ ہے کہ وہ دس تفسیریں پڑھ کے آپ جو فائنل ایک لائن بنائیں گے نا وہ وہی لکھی ہوئی تو اس اعتبار سے یوں ایڈوانٹیج حاصل تھا کنزل ایمان کا بھی اور صدر الفاظ الرحمہ کا بھی پھر جلالین ہے پھر اور اس طرح کی جو مختصر اور مستند ان کو سامنے رکھ کے تو یوں پھر ایک مرتبہ جو قلم چلا تو فضل الہی سے الحمدللہ وہ تین میں مکمل ہو گیا لیکن ترجمے تفسیر کے اندر میں نے یہ فرق دیکھا تفسیر جو ہے نسبتاً آسان ہے ویسے تو وہ بھی مشکل کام ہے اس کے بھی اپنے تقاضے ہیں اپنے علوم ہیں لیکن ترجمہ اس کی بہ نسبت بہت مشکل ہے بہت مشکل جو عام زبانوں میں بھی ترجمہ کرتے ہیں جیسے انگلش سے اردو میں کیا عربی سے اردو میں کیا وہ بھی جانتے ہیں کہ ترجمہ کرنا جو ہے وہ اتنا کچھن ہوتا ہے کہ آپ نے ایک زبان سے صرف الفاظ دوسری زبان میں منتقل نہیں کرنے بلکہ بھی بھی. اس کی روح پوری کی پوری منتقل کرنی اچھا قرآن پاک کے بارے میں یہ تو طے ہے اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ حقیقتاً قرآن پاک کا جو ترجمہ ہے وہ نہیں ہو سکتا جو کامل جتنے پوائنٹس جتنے نکات اور جتنی بلاغت قرآن پاک کے اندر ہے وہ تو قطعی طور پہ کسی دوسرے زبان میں نہیں ہو سکتی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا معاملہ یہ بھی آتا ہے کہ قرآن پاک کا ایک لفظ ہوتا ہے اس کے چار معنی اب ترجمے میں آپ تو ایک ہی معنی دیں گے نا لیکن جو معنی آپ دیں گے اس میں وہ چار نہیں آ سکتے اور عربی زبان میں اس لفظ کے اندر چار موجود ہیں تو اب یہ ایک ایسا میٹر ہوتا ہے کہ جس کو ٹرانسفر کرنا مشکل ہے تو اب آپ ایک اپنی طرف سے راجہ مانا لے لیتے ہیں لیکن قرآن اپنی جگہ پر وہ چاروں معنی بیان کر رہا ہوتا ہے چاروں معنی سے استدلال کیا جاتا ہے چاروں کے ہر, ہر ایک مانا کے اعتبار سے اس سے مسائل خز کیے جا رہے ہوتے ہیں وہ چیز ترجمے کے اندر نہیں آتی اور پھر اس کے علاوہ بھی دقتیں ہیں بہرحال جو ترجمہ کرتے ہیں ان کو معلوم ہے تو ترجمہ بہرحال مشکل ہے کیونکہ ترجمے پہ اب بھی نظر کرے تو بہت ساری جگہوں پہ آتا ہے کہ یار یہ یوں نہیں, یوں کر لے یوں نہیں, یوں کر لے لیکن وہ یوں کرتے رہیں گے نا تو ساری زندگی بھی گزر جائے گی وہ یوں ہوتا ہی رہے گا تو اس لیے جب تک کہ کوئی میکسیمم کو چیز نہ آ جائے اس کے اندر ایسی کہ جس کو تبدیل کرنے کی حاجت ہے تب تک پھر اسی کے اوپر پھر کانٹینٹ رہتے ہیں اسی پر یعنی صبر کر کے بیٹھے رہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ ہے اور تفسیر جو ہے تو تفسیر کے اندر آسانی ہوتی ہے تفسیر کے اندر تو جو ہے وہ آپ پڑھنے والے کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ اس بندے نے جو سمجھا وہ لکھا ہے یا اس نے جو علما کا سمجھا ہوا پڑھا اس نے وہ لکھا ہے ترجمے کے اندر پڑھنے والے کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ذمہ داری زیادہ ہے ذمہ داری وہاں پر وہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا پڑھنے والا یہ نہیں کہہ رہا ہوتا کہ مترجم یہ کہہ رہا ہے یہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی یہ فرما رہا اے ایمان والو جب ہم یہ کہتے ہیں اے ایمان والو تو یہ نہیں کہتے کہ جناب مثال کے اعلیٰ ادر فرما اے ایمان والو اللہ کہتے اللہ تعالیٰ فرمایا اے ایمان والا جبکہ تفسیر کے اندر ہم جب حوالہ دیتے تو ہم کہتے ہیں امام راضی نے فرمایا علامہ ابن جوسی نے فرمایا امام احتبی نے فرمایا علامہ قرطبی فرماتے ہیں علامہ آلوسی فرماتے ہیں تو ترجمے کی نسبت دائرہ کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف حالانکہ ترجمہ اللہ تعالیٰ کا نہیں ہے لیکن چونکہ وہ اس قدر کنیکٹڈ ہے connected ایک دوسرے है है کے ساتھ کہ وہاں پر منسوب اللہ تعالیٰ کی طرف فرمان کو کیا جاتا ہے یہاں مفصر تو تفسیر کے معاملے کے اندر تھوڑا سا یوں کہہ لے کہ ریلیف ہوتا ہے اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی بیان کر دیتا ہے کہ بھائی یہ راج ترین کال ہے اور بقیہ یہ بھی اقوال موجود ہیں یہ فلاں کا یہ فلاں کا یہ فلاں کا ترجمے میں آپ کو مراد الہی کے طور پہ اس کو بیان کرنا کہ یہ مراد الہی ہے اللہ تعالیٰ کی مرادی ہے یہاں یہ بھی بدری پھول سمجھ آ رہا ہے آپ کے ذریعے لے لیتے ہیں کہ جو ترجمہ کرتے ہیں یا ترجمہ کرنے کی طرف بڑا ایزی سمجھتے ہیں یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے کیا ہر خاص و عام قرآن پاک کا ترجمہ کر سکتا ہے کھول کے بیٹھ جاتے ہیں تھوڑی بہت عربی پڑھی ہو آیت پڑھتے جاتے ہیں اس کا ترجمہ کرتے جاتے ہیں وہاں کیا ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے لیکن ہوتا کیا ہے کہ قرآن پاک میں کچھ آئے تو وہ ہیں جن کا ترجمہ واقعات آسانی سے ہو سکتا ہے ٹھیک ہے الحمد للہ ربد تمام تعریف اللہ کے لیے جو پالنے والا سارے جہانوں کا رحمان ہے رحیم ہے روز جزا کا مالک اب اتنی جو سادہ سادہ سی چیزیں ہیں ان کا ترجمہ عام طور پہ اگر درمیانی عربی بھی پڑھی ہے وہ کر لیتے ہیں لیکن جہاں پر ترجمے کے ترجمے کی وجہ سے معنی میں فرق پڑے گا وہاں معاملہ کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے اب ایسی جگہ پر ترجمہ کرنے والے جیسے مثال کے طور پہ آیت مبارکہ ہے کہ فرمایا جس نے جو ہے اس طرح کی آیت ہے کہ جس میں اللہ دین آمن و وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو انہوں نے ظلم کے ساتھ نہیں ملایا اچھا اب ظلم کے ساتھ نہیں ملایا تو ان کے لیے جو ہے نا وہ امن کی بشارت ہے ان کے لیے قیامت کے دن امن ہوگا اب اس کے اوپر سوال آتا ہے کہ بھی اپنی جانوں پہ ظلم تو ہم میں سے ہر کوئی کرتا ہے کوئی گنا میں نے کیا ہوتا ہے دوسرا کرتا ہے تو اپنی جان پہ زیادتی یہ تو ہے امن قیامت کے دن اس کے لیے ہے جس نے اپنے ایمان کے ساتھ اپنی جان پہ زیادتی نہیں کی تو اب تو بچا ہی گئی نہیں انبیاء علیہ وسلم معصوم ہیں بندہ بشر باقی جو ہیں وہ تو سارے کے سارے اس کے اندر آ جائیں گے اب ایسی جگہ پر اگر عام کوئی ترجمہ یوں جس نے تھوڑا سی عربی پڑی اور وہ ترجمہ پڑے گا نا تو اس کے بہت زیادہ غلط فہمی کے چانسیز ہیں اب ایسی جگہ پر خود عربی کی مہارت سے زیادہ حدیثوں کی روشنی میں اقوال صحابہ کی روشنی میں سمجھ آتا ہے کہ وہاں پر ظلم سے مراد کیا ہے تو حدیث مارت کے اندر ہے کہ وہاں ظلم سے مراد شرک ہے تو مراد یہ ہے کہ جو ایمان لایا اور پھر اپنے ملا ایمان ہے. کے ساتھ شرک کو نہیں ملایا تو اس کے لیے قیامت کے دن امن ہے اب حدیث کی روشنی میں سمجھیں گے تو بڑی آسانی سے سمجھ جائے گا مم. یہ ایک میں نے ایک مثال دی ہے لیکن ایسی مثالیں ہزاروں جگہ بن جاتی مم. ہیں ہزاروں جگہ بنتی ہیں جہاں پر اقوال صحابہ کی روشنی میں کسی شے کو متعین کیا جاتا ہے جہاں حادیث کی روشنی میں متعین کیا جاتا ہے جہاں اجماع امت کی روشنی میں متعر کیا جاتا ہے اب جو عام سا پڑھنے والا یہ کہے گا کہ میں خود ہی قرآن سمجھ لوں گا وہ کچھ جگہوں پر تو سمجھ جائے گا لیکن وہ جگہ کون سی ہے جہاں خود سمجھا جا سکتا ہے اور وہ کون سی ہے جہاں پر سمجھنے کے لیے hmm. سارا علم ضروری ہے یہ وہ ڈفرینشیٹ نہیں کر سکے گا hmm. اس کا فرق نہیں کر پائے گا نا تو پھر غلطی کا شکار ہوگا hmm. اور یہ غلطی بندے کو کہاں سے کہاں پہنچا دے باقی یہ ہر, ہر جو ہے وہ شخص کا کام نہیں ہے یہ مفتیان کرام کا اور اتنے سارے علوم جن کے پاس ہوں وہ یہ کر سکتے ہیں مفتی صاحب سے یہ بھی ایک سوال کرنا ہے کہ بہت بڑی تفسیر لکھی ہے کیا کوئی شارٹ تفسیر قرآن لکھنے کا بھی ارادہ ہے اور اپنی زندگی کا اگر کہا جائے سوال تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا لیکن چونکہ ہم بیٹھے ہی آج سوال کرنے کے لیے کہ زندگی میں بہت ساری انسان کاوش کرتا ہے مگر وہ کاوش یا وہ کوشش جس پر بہت زیادہ خوشی ہوئی ہو اطمینان بھی نصیب ہوا ہو کہ اللہ کی رحمت سے یہ کام اللہ نے مجھ سے کروایا وہ کون سا کام ہے وہ بھی پوچھتے ہیں لیکن ایک کال بھی مفتی صاحب کے لیے ہے اس کو شامل کرتے ہیں وبرکاتہ وعلیکم السلام اللہ وبرکاتہ مفتی قاسم اتاری صاحب کی بارگاہ میں عید مبارک اور تمام اراکین شورہ کی بارگاہ میں عید مبارک عرض میری یہ ہے کہ مفتی قاسم صاحب سے کہ کیا آپ شروعات سے ہی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہیں یا آپ کی کوئی دنیاوی فیلڈ تھی اور پھر دعوت اسلامی کے جامعات میں آپ نے پڑھائی مکمل کی برائے کرم اس معاملے میں ارشاد فرمائے اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ذاتی طور پر علم دین حاصل کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ گناہ سے بچے اور آخرت کے معاملات اس کے بہتر ہوں تو کیا اسے درس نظامی کرنا ضروری ہے یا فقط وہ ضروری شریعت کے مسائل وہ سیکھتا رہے برائے کرم رہنمائی فرمائیں جی مفتی صاحب دونوں سوال بہت خوبصورت ہیں آپ پہلے اپنی ذات کے بارے میں بتائیے آ, میرا تو یوں ہے کہ الحمد ہم تو پیدائشی دعوت اسلامی والے ماشرمبا. ہمارے گھر کا ماحول شروع سے ہی دعوت اسلامی ماشرمبا. ماشرمبا. کا تھا ماشرمبا. اور وہاں فیصل آباد میں سردار آباد میں دعوت اسلامی کا جب مدری کام شروع ہوا تقریباً میرا خیال انیس سو پچاسی کی بات ہوگی تو میرے والد صاحب اس زمانے میں ذیلی نگران تھے یا علاقائی نگران تھے اس وقت بھی بس لے کے وہ ہجویری مسجد اجتماع ہوتا تھا وہاں جایا کرتے تھے اور یوں کہ لیں کہ فیصلہ باد میں جو سب سے پہلے پانچ سات دعوت اسلامی کے ذمہ دار بنے میرے والد صاحب ان میں سے ایک تھے ملت ملت ملت ملت تو اس لیے ہم نے تو جب آنکھ کھولی ہے تو وہ والد صاحب کو امامے میں ہی دیکھا اور دعوت اسلامی کے ماحول میں ہی دیکھا اجتماع میں آتے جاتے ہو دعوت اسلامی کی ایکٹیویٹیز کرتے ہی دیکھا اور اس زمانے میں یوں کہ لیں کہ کوششیں زیادہ ہوا کرتی ذمہ دار کم تھے کام بڑا تھا اس لیے اور لیٹ نائٹ تک گھر سے باہر رہنا اور پھر جس کے پاس جانا خود چل کے جانا فون تو موبائل تو تھا نہیں زمانے میں اب موبائل نہیں تھا تو کسی کو اجتماع کی دعوت دینی ہے اس کو اجتماع کی یاد دہانی کروانی ہے اس کے لیے بھی چل کے ہی جانا ہوتا ہے ریمائنڈر کے لیے بھی جانا ریمائنڈر کے لیے بھی چل کے جانا ہے اور تو یوں جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے ہی یہ سارے معاملہ دیکھے اس لیے جب یہ اسکول کی تعلیم چل رہی تھی تو اسی زمانے میں میں نے اپنے طور پہ میرے والد صاحب کو پتہ نہیں تھا میں نے حفظ شروع کر دیا اپنے طور پہ مسجد میں جاتے مسجد میں جاتے تھے وہ جو صبح جاتے ہوتے ہیں فجر کے بعد پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں جا کے میں نے حفظ ہونی شروع کر دیا دو چار پارے ہو گئے میرے والد صاحب ایسے ملنے گئے تو قالد صاحب نے بتایا کہ ماشاء اللہ آپ کا بچہ حفظ کر مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے تو اس کے بعد پھر یہ تھا کہ اس زمانے میں ٹوپی تو میں سر پہ رکھتا تھا نماز پڑھتے تھے لیکن دعوت اسلامی کے ماحول کے ساتھ یعنی میں ویسے نہیں تھا جیسے والد صاحب تھے کتنی عمر ہوگی یہ کتنی عمر کی بات ہے یہ بات ہوگی میرے خیال میں بارہ سال تیرہ سال کی عمر کی ہوگی پھر اس کے بعد والد صاحب مجھے ایک مرتبہ اجتماع میں لے گئے اجتماع میں گئے تو بس ایک ہی اجتماع میں میں گیا ہجمیری مسجد واپسی کے اندر میں نے خود ہی کہہ دیا کہ میں مجھے امامہ پہنا اس سے پہلے, پہلے, پہلے والد صاحب مجھے کہتے تھے تو ہم. تھوڑا سا یوں کر لیتے تھے لیکن اجتماع میں گئے بس ایک اجتماع میں شرکت کر کے نہ مجھے امامہ باندھ رہے اس کے بعد پھر امامہ باندھ لیا پھر مڈل کلاس سے جب فارغ ہوا مڈل سے کلاس اور آ, کلاس ایٹ سے پھر وہاں مدرسۃ المدینہ فیضان مدینہ, مدینہ فیصلہ باد اس میں حفظ کے لیے داخلہ لے لیا دو سال اس میں گزرے تو یوں پھر پورا سے کیا اور اس اللہ اب تو خیر ایسے بہت سارے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ 30 ایئر سے پلس یا 40 ایئر سے پلس جو لوگ ہیں جن کی پہلی داڑی ہے یعنی پہلے تو ایک مجھے یاد ہے جب ہم لوگ ہماری ینگ ایج تھی تو اس میں لوگ بات کرتے تھے کہ یار یہ وہ اسلامی بھائی ہیں یہ وہ شخص ہے جنہوں نے یہ پہلی ہی داڑھی رکھی اس کی بولتے شیو نہیں کی تو آپ بھی اس میں ماشاءاللہ ہیں کہ آپ نے ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ ماشاءاللہ اللہ بچپنی سے اور یہ والد صاحب مدنی ماحول میں تھے تو اس کی برکت انہیں بھی ملی ماشاءاللہ ویسے میں ایک آج میری نیت ہے سوال کرنے کی اور میں میری نیت ہے کہ ہم آپس میں ہی ایک دوسرے سے سوال کریں گے لیکن آپ سے بھی چلے سوال کر لیتے ہیں ہم نگانے میرانشورہ بھی آ جائیں گے کہ چاروں کے بارے میں آپ یہ بتائیں گے اندازن کہ کتنی عمر ہے ہماری میں تو خیر مفتی صاحب کے بارے میں ہم خود بھی گیس کریں گے پھر دیکھتے ہیں کہ کس کا جو ہے وہ تجربہ صحیح رہتا ہے یہ بھی ایک تجربہ ہے نا کہ دیکھیں کہ کون کتنی ایج کا ہے کیونکہ کئیوں نے ہم نے داڑیاں تو ہماری بلال لگتی ہیں آپ کو لیکن عمر تو بڑھ گئی ہماری کیونکہ مہندی لگا لے. مفتی صاحب البتہ گے ہم سب سے अच्छा یہ अच्छा مجھے پتا ہے لیکن میں غور کر رہا تھا آٹھ سال ہو گئے تفسیر قرآن کو شروع کی ہوئے تو شروع کتنی عمر میں کی ہوگی مور امپورٹنٹ لیکن وہ پوچھ لوں گا تو عمر پتہ چل جائے گی اس لیے اس پر اس تھوڑا سا باقی رکھتے ہیں اچھا مفتی صاحب کون سی ایسی کاوش کون سی ایسا کام جو آپ کو لگتا ہے کہ جس کو آج سوچ کر اللہ کا شکر ادا کرنے کا زیادہ جی چاہتا ہے اس میں ویسے تو خیر سب سے مین تو تفسیر قرآن ہی سامنے آتی ہے کیونکہ بہرحال یہ وہ چیز ہے کہ لوگوں کی زندگیاں گزر جاتی ہیں علماء کی زندگیاں گزر گئیں اور کئی ایسے تھے کہ جو آدھی لکھ سکے ایک چوتھائی لکھ سکے پانچ پارے لکھ سکے اور مکمل نہیں کر سکے لیکن ان کے ساتھ دیگر مسائل تھے ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا کروڑا کروڑ فضل ہے کہ یہ اس میں یوں کہہ کہ اس میں ایٹی پرسینٹ سے زیادہ جو ہے ایک اعتبار سے تو سو فیصدی لیکن ایک اعتبار سے یوں کہہ لے کہ ایٹی پرسینٹ اس کے اندر دعوت اسلامی کا جو یعنی فیور ہے دعوت اسلامی کی طرف سے جو اس کے لیے سہولیات ہیں اس کا بہت زیادہ عمل دخل ہے کیونکہ مجھے نہ دکھنے میں پرابلم نہ مجھے ٹیم کے اعتبار سے پرابلم نہ مجھے کتابوں کے اندر مسئلہ نہ مجھے وقت کے اعتبار سے مسئلہ مجھے جتنا وقت چاہیے جتنے افراد چاہیے جتنی سہولیات چاہیے, چاہیے جتنی کتابیں چاہیے جتنے کمپیوٹر چاہیے جیسا مجھے انوائرمنٹ چاہیے ہر چیز مجھے ایک اشارے کے اوپر میسر ہے मاشا मاشا اللہ, اللہ. ماشا ایک, ماشا ایک ماشا اشارے کے اوپر میسر ہے کیا بات ہے تو اس لیے مجھے یہ نہیں ہے کہ مجھے گھنٹے کی اور ڈیوٹی کرنی ہے پھر مجھے یہاں آ کے گھنٹے دینا. یا میں جیل کے اندر بیٹھا ہوں تب لکھ رہا ہوں کہ بہت ساری جیل میں میں لکھی مجھے میں تفسیر کی جب بھی کوئی اس طرح کی بات آتی ہے نا تو میں نے کئی تفسیروں میں دیکھا نیچے لکھا ہوتا ہے کہ فلاں جیل وہ عام طور پہ جب کیونکہ روٹین کی لائف میں ان کے کام بہت تھے صحیح صحیح تدریس ہے تقریر ہے دیگر کام ہیں مختلف اجلاس ہیں اس میں شرکت یہ وہ انتظام ہے جامعہ چلانا ہے تو مجھے کہیں بھی نہیں ہوتا تھا کہ میرے نیچے لکھا ہوگا بیٹھ گئی بڑا کام کرنے کے لیے چلے یوں الحمد ایک وقت کی برکت ایک بزرگوں کی دعائیں اس کے اندر بہت امیر علیہ سنت کی, علی سنت کی دعائیں آپ کے سامنے ہیں مجھے شروع جب شروع کیا ہے اس وقت بھی امیر علیہ م... بلکہ یہ اصل تو امیر علیہ سنت کے مشورے سے ہی جی یہ شروع جی ہوا تھا تفصیل کا جو کام تھا ترجمہ تو اسے پہلے کر چکا تھا ترجمہ کے حوالے سے کال بھی ہے سرات الجران کے حوالے سے آپ کی بات کنٹینیو کرتے ہیں جی کال دیجئے گا ذرا تاکہ اور اس بات کو اور مفتی صاحب سے کنفرم کرتے ہیں جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام و اللہ وبرکاتہ میں ہند کے شہر سنڈیلا سے محمد ارشد تاری عض کر رہا ہوں ماشاءاللہ اللہ بہت ہی پیارا سیخلا ذاتی تجربات اور اس میں ماشاءاللہ اللہ عبد بھائی کی اور کیوں نہ کیوں مفتی قاسم صاحب کی بھی آمد ہے کیا بات ہے مدینے کی مفتی قاسم صاحب کے بارے میں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مفتی قاسم صاحب نے سب سے پہلا فتویٰ کس موضوع پہ دیا کس سن میں دیا اور یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو آپ نے سیرات لکھی ہے یہ لکھنے کا ذہن کیسے بنا اور کس نے ذہن دیا برائے کرم اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے جزاک اللہ عجیب مفتی صاحب یہی بات چل رہی تھی کہ مشورہ کس نے دیا یہ مشورہ مجھے جو دیا تھا وہ تو نگرانی شورا نے دیا اچھا ماشاء لیکن اس سے پہلے میرے میں یوں آئیڈیا تھا हم. کہ کوئی نہ کوئی تفسیر ایسی ہونی چاہیے جس سے کم از کم آیت کا مطلب اور اس سے درس کیا ملا وا. یہ سمجھ میں آ جائے قرآن پاک کا اسروف جو ہے وہ بڑا ایک دلچسپ بھی ہے ایک بلند و بالا بھی ہے اس میں بہت مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی اگر سمپلی پڑھتا جائے گا نا اس کو کسی جگہ تو بڑی واضح کو نصیحت مل جائے گی کسی جگہ غور و خوص کر کے نصیحت حاصل کرنا پڑتی ہے اسی لیے قرآن پاک کے اندر بہت جگہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں تدبر کریں غور و فکر کریں وہ اسی لیے کہ ایک واقعہ بیان ہوا اسے اس حاصل کیا حضرت یوسف علیہ اللہ کا واقعہ ہے ایک پوری صورت ہے اتنی طویل صورت ہے تو اب اس صورت سے جو ہے وہ اخذ کیا ہوا اس میں اب کوئی غور کرے گا نا تو اس میں اس کو تقوی والا ایک صورت نظر آ جائے گی بھائیوں کو معاف کر دینے کا نظر آئے گا ہاتھ سے دین سے بچنے کا طریقہ نظر آئے گا تو ایسی بہت ساری چیزیں وقتاً فوقتاً نظر آتی ہیں لیکن اس کے لیے غور کرنا پڑتا ہے مجھے جو ترجمہ تفسیر کی طرح میرا ذہن گیا اس کے پیچھے بھی ایک وجہ یہ تھی ہمارے ایک دوست تھے انہوں نے مجھے ذکر کیا کہ میں نے نا ترجمہ تفسیر پڑھنا شروع کر خزائن میں اس کے حوصلہ افزائی کی ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے اور وہ تھا بھی اسی میں یہ جو ہمارا دعوت اسلامی کا مدری حلقہ ہے نا کہ روزانہ دین آئے بماتر باتر جماعت تفصیل کے پڑھنی تو وہ پڑھ رہا تھا ایک مہینہ ہوا مہینہ گزر گیا اس اسے مجھے ایک دن کا مسئلہ میں نے نا پورا پارہ پڑھ لیا میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے ماشاء اللہ مجھے ایک سوال ہے لکھن میں وہ کیا وہ مجھے یہ بتایا کہ اس بارے میں کہا کیا گیا ہے اللہ تفصیل تفصیل پڑھی انہوں نے اس میں کیا کہا گیا یعنی ہمیں کیا سمجھایا گیا اچھا میں اس کا سوال سن کے میں پریشان میں یار یہ کیا بات رہا پورا پارا پڑھ لیا یہ بھی نہیں ہے کہ آخر کی مشکل مشکل صورتیں پڑی کہ جن کا مطلب مشکل ہے یہ تو سیدھی سی پھر میں نے اس کی بات کے اوپر اس اعتبار سے غور کیا کہ اگر یہ اس چیز کا شکار ہوا تو ایسا تو نہیں ہے کہ دوسرے بھی اسی چیز کا شکار سن بھی رہے ہیں اور میسج بھی لینے میں تھا اس میں تھا کیا کیونکہ پہلا پارا جو ہے اس میں جیسے حضرت آدم علیہ اسلام کا واقع ہے مکمل ہو گیا بنی اسرائیل کی باتیں شروع ہو بری سراڑ کے بہت سارے واقعات اس میں بیان کیے گئے ختم ہو گئے لیکن اکثروں میں استر جگہ کسی بھی واقعہ کے بعد اس کا مقصد نہیں بیان کیا گیا کہ اس کا مقصد کیا میسج کیا سے ملا اچھا میسج اسے اخذ کرنا ہے آدم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اب اس کے اندر بہت سارے اسباق موجود ہیں آدم علیہ السلام کی آجزی اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ رجوع بندگی حکم الہی کے اوپر سر تسلیم خم کرنا اچھا دوسری طرف شیطان, شیطان کی سرکشی تکبر حسد آدم علیہ السلام کا علم علم کی فضیلت عالم کی فضیلت نبی کی فضیلت فضی علم کا اپنا مقام کے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دے دیا اللہ تعالیٰ نے کائنات تخلیق کی انسان بنائے اس کا مقصد کیا ہے انی جافر اردی خلیفہ یہ بہت سارے ہیں لیکن اگر ایک عام آدمی پڑھتا ہے تو ہم غور کر لیں کہ وہ یہ چیزیں تو نہیں اتنی جلدی اخذ کر سکے گا اچھا اس کے بعد بنی اسرائیل کے واقعات ہیں بنی اسرائیل کے واقعات کے اندر بھی یہ معاملہ ہے کہ مثال کے طور اس میں کہا گیا کہ علیہ السلام تور پر تشریف لے کے تورات لے لے گئے انہوں نے پیچھے بچڑے کو خدا بنا لیا ایک واقعہ ہے مکمل ہو گیا سبق کیا ہوا تو اب اس کے پیچھے اس بات مجھے اس وقت یہ ذہن بنا کہ کچھ ایسی چیز وا, وا, چاہیے وا, وا, کہ کہ جس میں آیت سے کثرت استدلال کی وجہ کہ بہت سارے مسائل اخذ ہوتے ہیں اس سے درس کیا ملتا ہے درس کے اعتبار سے ہو تاکہ جو بندہ تین آیتیں بھی پڑھے نا جیسے ہمارے مدری ماحول کے اندر ہے کہ روزانہ تین آیتیں پڑھی جائیں وہ تین آیتیں بھی پڑے تو اسے تھوڑا سا اس سے کچھ مقصد اور اس کا سبق اس کا ملے اسے اس کی معلومات میں کچھ اضافہ ہو یہ وہ چیز تھی جس کے پیش نظر میرے دن میں آیا اب چونکہ اس نے تو خزائن الفان کا تجربہ کیا ہوا تھا اور میں نے وہ عرض کیا نا کہ خزائن کی خوبی یہ ہے کہ وہ عالمانہ ہے جی اب وہ عالمان علماء کے لیے تو, تو بہت کام کے لیے تو بہت کام کی ہے عوام کے لیے اس سے اخذے مسائل کے اندر مشکلات آتی ہیں کہ ہر جگہ نہیں کر سکتے تو میں نے ذہن بنا لیا کہ میں ان اس کے اوپر کام کروں گا پھر یہ تھا کہ مفتی احمد عرقہ نیم رحمۃ اللہ علیہ کی نور ال موجود تھی تو یوں تھا کہ دونوں کا کمبینیشن ہو جائے گا اور اس سے ایک اچھا جو وہ مواد مل جائے گا اور اسی کو میں بیان کر دوں گا جہاں لگا کہ یہاں کچھ بیان مسید کرنے کی بیان کر دوں گا। یہ میرے خیالات تھے لیکن اس کو ابھی یہ تھا کہ اس کو انشاءاللہ کبھی کروں گا تو میں وہیں فیصلہ آباد میں تھا تو نگرانی شورا کا مجھے فون آیا فون آیا گئے مفتی صاحب اگر ہم دعوت اسلامی کی طرف سے تفسیر ہو تو کیسا ہے میرے بہت اچھی بات ہے تو فرمایا کہ کون کرے گا تو میں نے کہا بہت سارے کرنے والے الحمدللہ اہل علم تو ہیں دعوت اسلامی میں مفت یا نام بھی ہیں آپ کسی کی بھی ذمہ داری لگا دیں جس کا ذوق ہے تفسیر کی طرف نام کرنے کا تو نگرانی شیورا نے کہا کہ آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے تو میں نے کہا میرے اپنے بارے میں اچھے خیالات ہیں لیکن یہ کہ اتنا وقت نہیں ہے اتنا وقت نہیں ہے کیونکہ میں تدریس بھی کرتا تھا تدریس بھی دورہ حدیث شریف کی تھی تخصص کی تھی پھر داروفتہ کا کام تھا میں نے کہا تخصص دارالفتہ ان دو کے ساتھ تفسیر کا لکھنا جانا یہ آسانی ہے بہت وقت مانگنے والا ہے بہت محنت کا کام تو نے کہا کہ نہیں آپ کچھ سوچیں تو مجھے یوں اس کا جز... مجھے رغبت یوں تھی کہ ایک تو میرا پہلے سے ذہن بنا ہوا تھا دوسرا مجھے یہ تھا کہ آج کے زمانے میں اردو میں ایک مختصر آسان हم. سی تفسیر ہونی چاہیے تیسرا مجھے یہ تھا کہ دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے ایک تفسیر ہونی چاہیے کیونکہ اس میں بہت بڑا ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ دعوت اسلامی کے جو ایک مقاصد ہیں ان کی تکمیل ماشاءاللہ. میں بھی وہ بہت زیادہ معاون ثابت ہوگا سنت دوسری تفصیلوں میں ماشاء بہت بہت ہی خوبصورت تفسیریں موجود ہیں لیکن ایک ہمارا پیٹرن ہے اور تفسیر کوئی دنیا کا کوئی آدمی ایسی تفسیر لکھ ہی نہیں سکتا جس میں وہ جملہ چیزیں لیا ہے کسی نے منتری کو فلسفہ کو سامنے رکھ کے زیادہ فوکس کیا کسی نے صرف و ناو کو فوکس کیا کسی نے بلاغت کو کیا کسی نے ہدایت کو کیا کسی نے حدیث کو کیا تو یوں تفسیریں ویسی پہلے بہت ساری تھیں تو اس لیے یہ نہیں تھا کہ اگر میں اس انداز میں لکھوں گا تو کہیں کہ لو جناب یہ کون سی کیسی تفسیر لکھ لی مقصد کے اوپر اور مقصد میرے دن میں تھا حد الناس قرآن ہدایت ہے سارے لوگوں کے لیے تو لہذا میں اسی انداز کی ایک چیز لکھوں قرآن پاک نزول کا مقصد تقویٰ پیدا کرنا خوف خدا پیدا کرنا جو ہمارے دعوت اسلامی کے اپنے مقاصد تو ان کو پھر فوکس کر کے میں نے ماشاءاللہ. اس انداز میں لکھنا شروع کیا ماشاءاللہ. پہلے یہی ذہن میں تھا کہ دو جلدوں میں مکمل کرنے صحیح. اور میں نے اسی اعتبار سے کام شروع کیا آٹھ پارے میں نے اس انداز میں کر بھی لیے تھے لیکن پھر جو ہے وہ نگرانی شرا کی طرف سے آیا کہ یہ کام عام طور پہ ایک ہی مرتبہ ہوتا ہے دو چار مرتبہ نہیں ہوتا اگر پہلی مرتبہ میں ہی ہم اتنا زیادہ سے زیادہ مواد دے دیں کہ ہمیں اپنے بیانات کے لیے بھی سمجھنے کے لیے بھی پڑھنے کے لیے بھی زیادہ سے زیادہ اس میں ہمیں چیزیں ملیں ہر علم کے اعتبار سے بھی ملیں تو آپ اس کو جو ہے وہ اس انداز میں کریں اب آٹھ پارے کے بعد وہ والا سلسلہ شروع ہو گیا اب جب دونوں کو ملا کے دیکھا جو عجیب وہ کومبینیشن تو اس کا پہلے آٹھ پارے جو ہے نا وہ بن رہے ہیں ایک جلد کے اندر اگلے تین پارے ایک جلد کے اندر بن ہیں یہ تو نہیں ہوگا آٹھ پاروں کی ایک جلد ہے تین پاروں کی ایک جلد پھر تو اس کو دوبارہ نئے سرے سے شروع کیا پھر اس میں مزید چیزوں کا ایڈ کیا گیا تو اس انداز کے اندر یہ چلتا سوال وہ میں نے پوچھا تھا کہ اگر کوئی اپنے طور پہ علم دین سیکھنا چاہے تو اس کا کیا ہے تو اپنے طور پہ علم دین حاصل کرنا آج کے زمانے میں مشکل نہیں ہے پہلے زمانے میں تھا اور اب بھی کچھ ہے لیکن پہلے کی بن اس وقت آج بہت زیادہ آسانی ہیں کیونکہ علم دین کے لیے اب ذرائع الحمد اتنے موجود ہیں پہلے جیسے عربی زبان میں ہی زیادہ کتابیں تھیں اردو میں بہت کم کتابیں تھیں اب اردو کے اندر اتنی کتابیں موجود ہیں اتنی کتابیں موجود ہیں عالم کی جو ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہے عالم کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ عقائد کا مکمل علم ہو اور جو ضروری روز مرہ کے مسائل پیش آنے والے ہیں ان کا بھی اسے علم ہو اور اس کے علاوہ اگر کوئی روٹین سے ہٹ کے کوئی مسئلہ سامنے آ جائے تو اسے کتابوں سے نکال سکے تو اب ہمارے ہاں الحمد اگر صرف میں کہتا ہوں کہ مکتبت المدینہ کی کتابیں ہی پڑھ لی جائیں تو عالم بنانے کے لیے وہ کتابیں ہی کافی ہیں بلکہ بہت اچھا عالم بنانے کے لیے کافی ہے عقائد کے اوپر کتنی کتابیں موجود ہیں اسی طرح جو ہے وہ نماز روزہ حج زکت ہر ہر شے کے بارے میں باطنی امراض کے بارے میں اخلاقی خوبیوں کے بارے میں تفسیر موجود ہے حدیث کی کتابیں اب یہ ریاض الصالحین کے شرع تو حکم معمولی کتاب نہیں ہے ریاض الصالحین ایک مجموعہ حدیث ہے اور اس کی شرح ماشاءاللہ مزید احادیث اور چیزوں پر مشتمل ہے پھر اور بھی حدیث کے موضوع پر بہت ساری کتابیں ہیں تو آسان طریقہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی تفسیر کا مطالعہ کیا جائے اور احادیث مبارکہ کے اندر بھی جیسے مشکا شریف ہے ملا مفتی احمدی عرقہ نعمی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح موجود ہے وہ پڑھ لی جائے اور یا اس کے علاوہ جو ہے وہ بہار شریعت ہے اس کا ضروری حصہ پڑھ لیا جائے یہ نماز کے حکام ہے فیضان رمضان ہے رفیق الحرمین ہے فیدان زکوات ہے کتاب و زکوات فتح سنت کی ہے یہ پڑھ لی جائے باطنی امراض کے بارے میں اب کتابیں ہماری چھپی موجود नहीं. ہے باطنی امراض کا علاج تو وہ کتاب موجود ہے اچھے اخلاق کے اوپر بھی ڈفرینٹ ڈفرینٹ کتابیں موجود ہیں تو یوں میرے خیال میں اگر ان کا مطالعہ کیا جائے تو یہ کافی ہے پھر اب اگر کسی کو پڑھنا ہی نہیں آتا Hmm. ابھی تو یہ بھی پرابلم بعض کے ساتھ ہوتا ہے کہ ان کو اردو نہیں پڑھنی آتی یا ان کو کوئی زبان ہی نہیں پڑھنی آتی نہیں پڑھے لکھے تو اب الحمد مدری چینل موجود ہے پھر مدری چینل کے وہ سلسلے ایپلیکیشن ویب سائٹس کے اوپر پھر آڈیو بکس کی صورت میں تو اب ایپلیکیشنز ہی ہماری الحمد ایسی موجود ہیں کہ وہ شاید تن تنہائی بہت ساری چیزوں کے لیے hmm. کافی علوم کورس hmm. وہ کوئی دین کے بڑے بیسک مسائل اس تجارت کورس ہے وہ موجود ہے اور اس کے علاوہ کتنے کورسز ہیں دارالطل سنت کے سلسلے موجود ہیں کلپس موجود ہیں تو اب تو یوں کہہ کہ الحمدللہ ذرائع بہت سارے موجود वह, ہیں کوئی انتظار کرنے والا ان کو چوز کرنے والا یعنی درس نظامی دار العلوم میں جا کر ہی کرنا ضروری نہیں ہے علم ان ذرائع سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے البتہ اس کی اہمیت اس کی اہمیت اپنی ایک بہت پختہ عالم بننے میں درس نظامی کا بہت بڑا حصہ ہوتا ہے ابھی تو الحمد جامع المدینہ میں بھی داخلے شروع ہو ہی رہے ہو چکے تو وہ بہت بڑا ذریعہ ہے اور آنے والی منگل کو تو ماشاءاللہ آج بھی منگل ہے اور آنے والی منگل ہونے جا رہا ہے عالمی ندی مرکز میں بھی اور اس کو براہ راست دیکھیں گے انشاءاللہ مدنی مذاکرہ بھی ہوگا عشاء کے بعد اور پھر دستار فضیلت کا اجتماع ہوگا سینکڑوں در سے نظامی کرنے والے اسلامی بھائی جو ہیں وہ دستار فضیت کی برکتیں لوٹ سکیں گے تفصیل سرات الجہان پر بڑا زبردست کلام ہوا ہے مزید بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کو اب حاصل کیا نہیں کیا آپ نے ابھی تک اس کو پڑھا یا نہیں پڑھا یہ دو پر مشتمل آسان اردو میں میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک بہت ہی خوبصورت تفصیل قرآن ہے آپ اس کو ضرور حاصل کریں ہر گھر میں ہونی چاہیے اور اگر آپ اس کو آپ کو لگتا ہے مہنگی ہے پرچیز کرنا آپ کے لیے مشکل ہے تو دعوت اسلامی کا مقصد پیسے کمانا نہیں ہے ہم نے یہی پوری تفسیر جو ہے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ پر فری آف چارج ڈاؤن لوڈ کے لیے رکھی ہوئی ہے آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر لیجیے اپنے موبائل میں اپنے جو بھی ٹیبلٹ ہے لیپ ٹاپ اس میں پڑھیں اس کو لیکن پڑھیں ضرور اور للہ یہ بھی آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ اس کی چوالیس صورتیں جو ہیں وہ آڈیو تفسیر سرات الجنان بہت سارے ایسے بھی اسلام میں ملتے ہیں کہ جو پڑھ نہیں سکتے یا کئی ایسے جو نابینا ہیں تو 44 فور سورت جو ہیں اس کی الحمدللہ للہ اب تک آڈیو ریکارڈ ہو کر اس کا میموری کارڈ بھی جاری کر دیا گیا اور وہ میموری کارڈ بھی مکتبۃ المدینہ پر موجود ہے اور دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ پر آپ اس کو فری آف چارج ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں قرآن پاک کی تفسیر آپ گاڑی میں بعض بیٹھے ہوتے ہیں سفر کرتے ہیں تو بڑی آسان اردو ہے آپ سنتے چلے جائیے اور ان شاء اللہ برکتیں ہوں گی اور یہ بھی وہ ہیں جو مدری پن سورے وغیرہ میں یا پن میں صورتیں ہوتی ہیں سورہ بکرا پوری موجود ہے سورہ یاسین ہے پورا آخری تیسواں پارہ ہے سورہ رحمان ہے سورہ ملک ہے سورہ کہاف ہے تو یہ فورٹی فور صورتوں کی برکتیں بھی آپ لوٹ سکتے ہیں مودی صاحب سے سوال کرنا ہے شارٹ تفسیر کے لیے بھی کہ وہ کب لا رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں لیکن ایک کال لیتے سر سمجھ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد جی. رضوان لاہور سے رہا ہوں اللہ سلسلہ ذاتی تجربات بہت ہی زبردست اور اچھا چل رہا ہے مفتی قاسم صاحب دام البر العالیہ <سؤال> جو ہیں اپنے سعد الجنان کے حوالے سے تجربات ارشاد فرما رہے ہیں اسی ضمن میں رکن حاجی عبدالحبیب بھائی رام سے بھی گزارش ہے کہ یہ بھی اپنا جو انہوں نے فوج پاک ریکارڈنگ کروائی ہے ترجمے کے ساتھ اور اسد بھائی نے جو تلاوت فرمائی ہے اس حوالے سے بھی اپنا ذاتی تجربہ ارشاد فرمائیں کہ اس حوالے سے ان کا کیا ذاتی تجربہ ہے بہت سے نواز مفتی صاحب کو عبدالحبیب بھائی کو اثر بھائی کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک السلام علیکم و اللہ و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میں آپ کو اپنے دل کی بات بتاؤں میں نے مفتی صاحب سے شیئر کی ہے میں بہت زیادہ رش کرتا ہوں مفتی صاحب پر کئی معاملات میں اللہ نے ان کو وہ علم دیا ہے اور مجھے ایک بات مفتی صاحب نے بہت پہلے کہی تھی شاید مفتی صاحب کو پتہ نہیں یاد بھی نہ یاد ہو مجھے یاد ہے اچھا بھائی مجھے ایک بار مفتی صاحب سلسلوں میں کم آتے تھے نا تو میں ایک بار ان کے پاس گیا میں نے کم سلسلوں میں آتے ہیں ایسا نہ کیا کریں تو مفتی صاحب نے ایک بڑی کمال کی بات کی کچھ جملے اگزیکٹلی یاد نہیں لیکن مفہوم تھا کہ عبد ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے چینل کے سلسلے کرنا لیکن کتابیں باقی رہتی ہیں ماشاءاللہ جو چیزیں لکھ جائے نا یہ ہمارے جانے کے بعد بھی یہ کئی کئی سو سال پرانی کتابیں آج ہم پڑھتے ہیں میں بھی یہ میں سوچتا رہ گیا میں نے کہا کیا بات کی ہے واہ اور یہ بات امیر اللہ سنت سے بھی ہم سنتے رہتے ہیں کہ گئے کتابیں تو آج ہمارے پاس ہے تو مجھے میرے قلم سے بھی کام کرنے لو میں سوچتا رہا یار اللہ نے انہیں وہ علم دیا ہے کہ یہ کتابیں لکھ سکتے ہیں ہم تو ایسا کچھ نہیں کر سکتے تو اور پھر میں نے ایک بار مفتی صاحب سے کسی سفر کے دوران ارض کیا تھا کہ میں رات میرا جدول جو ہے وہ ایک دو بجے میں فارغ ہو جاتا ہوں اور فجر تک مجھے جاگنا پڑتا ہے اب دو بجے بندہ سوئے تو فجر میں اٹھنا پڑا مشکل تو میں کیا کروں یہ دو تین گھنٹے جو ہے نا میں چاہتا ہوں اس کو یوز کروں مفتی صاحب اور ہم آپس میں بات کرتے ہیں مجھے صاحب نے مجھے ایک بار کہ کیا پیسہ کریں ڈائری لے کے بیٹھ جائے کریں آپ اپنا کچھ لکھا کریں لکھا کریں نے دن کیسا گزرا اور نے جدول کیسا گزارا تو اسی دوران پھر مجھے جو ہے وہ ہمارے مدری چینل میں بات ہوئی مشورہ ہوا کہ قرآن پاک ہمارا اپنا ترجمہ کنزولی ایمان جو ہے ہماری وائس میں ہماری طرف سے جاری ہونا چاہیے تو جب میں نے یہ سنا تو میرے منہ میں پانی آیا لیکن میں نے کہا میں مجلس کا نگران بھی میں کہوں گا میرا میرا لے لیں تو بنا بھی نہیں کریں گے تو میں نے کہا ایسا کریں میرا ٹیسٹ لیں میری آواز کا آپ ٹیسٹ لے لیں اور, اور بھی چار پانچ آوازوں کا ٹیسٹ لیں اور پھر آپ اپنے طور پر میرے بغیر آپ مشورہ کریں دو چار جگہ پروفیشنلز کو بھیجیں اگر میں پاس ہو گیا تو میں تیار ہوں میرے لیے آدت شوہر الحمد الحمدللہ مجھے دو تین دن بار خوشخبری دی گئی کہ بھئی آپ کی آواز ہم نے اوکے کر دی ہے تو پھر میرے لیے کیونکہ اب اتنی مجھے فیسلٹی مدری چینل سے ملنے کی امید تھی کہ میں اپنا اس ٹائم کو کنزیوم کر لوں تو شاید ناگرن کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ میں یہ سارے تقریباً جو ترجمے اور اس کے بعد اس کے بعد پھر کل پڑی گاڑی جیسے صاحب نے کہا ان کا قلم چل پڑا ہمیں تو موقع مل گیا مل گیا ہم نے یہ پورا میرا خیال ہے کہ ہم نے تیس چالیس دنوں میں پورا ترجمہ قرآن اللہ کی رہے اور اس کے بعد جب ترجمہ اتنا جلدی ہو گیا تو میں سوچا کچھ اور کرنا چاہیے تو بڑا مزہ تو پھر اس کے بعد مفتی صاحب سے مشورہ ہوا میں نے کہا کہ میں فراۃ الجان شروع کروں اچھا مجھے واقعی اندازہ بعد میں ہوا کہ کتنا بڑا کام ہے مجھے لگا جب ترجمہ ایک مہینے میں ڈیڑھ مہینے میں ہو گیا تو فرق الجلان تین چار مہینے میں ہو جائیے اب جب کیونکہ جب پاک جو ہے نا ترجمہ پڑھیں تو ایک پیج میں آیتیں زیادہ جگہ گھیرتی ترجمہ تھوڑی جگہ گھیرتا ہے لیکن تو لکھا ہوا ہے نا وہ پورے پڑھنا ہے تو جب میں نے شروع اس تھا اندازہ ہوا اٹس ناٹ ایزی جاب میں نے کہا پوری تفسیر کرنے میں یعنی مجھے یاد پڑتا ہے کہ یعنی اگر شاید میں غلط نہیں ہوں تو ایک جلد سلات الجران کی اتنی ہے جتنا پورے قرآن پاک کا ترجمہ ہے اس میں اتنا ہی مواد موجود ہے تو جب میں نے صرف پہلے پہلا پارا کیا تو لگ بتا گیا کہ اٹس ناٹ ایزی جاب پھر میں نے مفتی صاحب سے بھی مشورہ کیا میں نے کہا پہلے ہم مشہور صورتیں کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت سے پھر ہم نے یہ چوالیس صورتیں ریکارڈ سننے والے بھی اتنی لمبی نہیں سنتے مشہور صورتیں روز پڑھتا ہے بندہ وہ چاہتا ہے سورہ ملک کی تفصیل تو یہ کیا پھر اس کے بعد ہم نے اب ہم نے وہ قرآن پاک اور کوئی کام ہونا چاہیے تو ہم نے یہ الحمدللہ اللہ کی رحمت سے 81 ایٹی کمپلیٹ ہو گئے ہم نے عجائب ایک قصہ ہے سے ہم نے ریکارڈ کیا اور یہ سلسلے ہم نے رات دو بجے کے بعد ڈیڑھ بجے دو بجے ڈھائی بجے جا کے ریکارڈ کیے تلاوت کرنے والے الگ تلاوت کر جاتے ہیں ان کو میں نہیں بلاتا دو ڈھائی بجے اور اس ٹائم میں الحمدللہ یہ کر لیا تو یہ بھی مفتی صاحب والی بات ہے کہ مدنی چینل کی مجلس کی مہربانی ہے ہمیں موقع بھی دیا ہمیں سہولیات بھی دی ہمارے اوقات کے مطابق وہ کرنا آسان ہوا ورنہ واقعی جو مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ کئی بزرگوں نے کتابیں بھی خود لکھی اور اس کی پبلشنگ کے لیے بھی کوششیں خود ہی کی اس کے لیے چندہ بھی ہونی کیا اور کئی کروائی نہیں سکے انتقال کے بعد کتابیں چھپی ایک بہت بڑے عالمی دین ہیں مولانا نبی بخش حلوائی رحمت اللہ لاہور کے جی تقریباً ویسے تو پچاس ساٹھ سال پہلے ہی ان کا وصال ہوا ہے انہوں نے پنجابی کے اندر تفصیل لکھی قرآن پاک کی اس تفسیر کو چھاپنے کے لیے انہوں نے اپنا گھر بیچا تھا اللہ پبلشرس کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا تو انہوں نے تفسیر چھاپنے کے لیے اپنا گھر بیچا Allah. اور وہ تفسیر چھاپی تھی Allah, Allah. اسی طرح ان علما کے میں نے حالات پڑھے بڑے جید فاضل اور اکابر علماء کہ جو لکھتے بھی تھے پھر وہ مسودہ لے کے پبلشرس کے پاس جاتے Allah. تھے ان کے آفیسز میں ان کی دکانوں پہ بک شاپ پہ کہ بھائی یہ کتاب لکھی آپ چھاپیں گے تو وہ بولتے تھے کہ ابھی پیسے نہیں ہیں پہلے آپ بھی کچھ پیسے دیں تو پھر ہم اس کو آگے چلائیں گے پھر جب پیسے آئیں گے تو پھر ہم آپ کو دے دیں گے اور وہ چھوٹی چھوٹی کتابوں کے لیے اس طریقے سے پھر ایک مرتبہ چاہیے پھر اس کے بعد کتابت ہوگی تو اب آپ پروف فیڈنگ بھی کریں آپ کی کتاب ہے پروف فیڈنگ کے بعد جو ہے اب اس کے چھپنے کے مراحل وہ بیچارے وہ مولانا صاحب جو لکھ لیتے تھے نا وہ عام طور پہ لکھ کے پھنس جاتے تھے جا وہ آنا جانا لگا ہوا اب جتنے ٹائم ان کا اس میں آنے جانے میں لگتا تھا نا کتاب لکھ اتنی دیر کے اندر وہ اور کتاب لکھ سکتے تھے اور اتنے بڑے عالم کہ جن کے قلم ہم سے زیادہ خوبصورت جن کا علم ہم سے زیادہ جن کی ماشاء جن کی قلم کی پختگی روانی بھی ہم سے زیادہ بہت ہر اعتبار سے ہم سے بہتر لیکن یہ جو احوال تھے نا ان کی وجہ سے اگر وہ دو سو کتابیں لکھ سکتے تھے انہوں نے پچاس لکھی پچاس میں بھی کچھ چھپی کچھ نہیں چھپی کچھ ضائع ہو گئی کچھ کیڑے کھا گئے کچھ گم ہو گئی کچھ پبلشر نے جو ہے نا وہ ادھر ادھر کر دی ان کے پاس فوٹو کاپی کے پیسے نہیں مسودہ دیکھا گیا مسودہ گم ہو گیا تو کتاب ہی گم ہو گئی سارا علم ہی گم ہو گیا اس کا کوئی کوئی کاپی نہیں کوئی کمپیوٹرائز ہمیں تو اللہ کا فضل ہے جیسے میں نے ارد کیا نا دعوت اسلامی کی برکت ہے کہ کتاب لکھنی یہ ہمارا کام باقی خیرے گا اب حوالے بھی لگاتے رہو اس کے لیے جدا ٹیم ہے اب اس کی پروفیڈنگ کرنے کے لیے جدا ٹیم ہے اس کی سیٹنگ کے لیے جدا اس کی فارمیشن کے لیے جدا بائنڈنگ پبلشنگ یہ سب دوسرے کام ہے مجھے تو مجھے تو یہ میرا جو معاملہ تھا مجھے جب پہلی جلد چھاپنے کے لیے میرے پاس وہ لے کے آیا نا کہ یہ ہم نے ٹائٹل پیج یہ ہے تو اب عام طور پہ ویسے تو مصنفین کرتے ہیں اور بعض اوقات سمجھ بھی آتا ہے کہ وہ صحیح کرتے ہیں یعنی وہ بولیں گے کہ نہیں بھائی ٹائٹل پیج ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے آپ اس کو یوں کریں یوں کریں میرے پاس جب وہ لے کے آئے نا میں نے کہا بھائی صاحب جو اندر ہے نا وہ میرا کام تھا میری ذمہ داری یہ جو باہر ہے نا یہ آپ کا کام کیا آپ ناراض تو نہیں ہوں گے اگر ہم نے کوئی بھی چھاپ دیا میں نے میری طرف سے جو مر نہیں چھاپ دو کیونکہ یہ تو ایک بدیشی سی بات ہے نا کہ وہ کوئی الٹا سیدھا تو نہیں چھاپیں گے اتنا غلط تو نہیں اپنی طرف سے خوبصورت سے خوبصورت چھاپیں گے تو پہلے تو یار ہمیں تو جو کتاب دیتا ہے اس کے ٹائٹل پیج کے اوپر ہی ہمارا اس مسئلہ نہیں حل ہوتا میرے پاس میرے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ میں ٹائٹل پیج کے اوپر جو ہے نا وہ دیکھتا رہا ہوں کہ کیا ہوگا کیا ہوگا ابھی بھی یہ معرفت القرآن جو دوسرا کام ہے وہ تو ہو گیا اب وہ بھی میری طرف سے پورا ہے میری طرف سے پورا ہے اب تقریباً یہ پچیسویں روزے الحمدللہ اسے مکمل کیا یہ چھبیسویں روزے مکمل کیا ہے اور وہ تو ایک سال کے اندر مکمل ہوا ہے اب اس کے اوپر اب جو چھاپنے والے ہیں ابھی ہی ان کا کام ہے اب وہ جو مرضی کریں اس کے ساتھ جیسا مرضی ٹائٹل بنائیں مجھ سے پوچھنے بھی آتے ہیں نا فیاض بھائی یہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں آپ کا پبلشنگ کا کام ہے آپ مکتبہ آپ دیکھتے ہیں آپ اس سے بہتر سمجھتے آپ کو خوبصورتی کا سستے کا مارکیٹ کا. کا ہر چیز کا آپ کو پتا ہے نا آپ جو مرضی بنوا دیں چھپنے کے بعد مجھے دکھا دیجئے گا یہ چھاپی چھاپیے تو یوں ٹائم بھی بچ جاتا ہے کلکل سے بھی بچ جاتا ہے کیا بات آپ کو اور یہ بڑی خوبصورت بات پتا چلی کہ تفسیر کے بعد مفتی صاحب نے لفظ بائے لفظ ترجمہ یعنی اس کو آسان یوں سمجھیے کہ بعض اوقات بچوں کے سکول میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک لفظ لکھا ہے قرآن پاک کا یہ قرآن پاک کی آیا ہر لفظ کے نیچے اس کا ترجمہ ہے تو یہ بھی مفتی صاحب نے کام کر دیا اور ان شاء اللہ اس کے پانچ پارے تو آ تھے اس کے بعد اور بھی آگے پانچ پانچ اس کے پارے آ چکے بیس پارے آ چکے چار جلدی آ چکی ہیں تو اس کی چار جلدی آ پانچ پانچ چار جلدی آ چکی ہیں چلے جناب تو یہ سیریس uh, نوٹ پر تو بہت ساری باتیں ہوگئی لیٹر نوٹ پر بھی ایک کال ہے ذرا وہ سن لیتے ہیں پھر انشاءاللہ مزید آگے چلتے ہیں جی ذرا آپ کال دیجئے گا حاجی عبد بھائی میں دلکر نین اتاری محمد خان سے آج بھر رہا ہوں ماشاء اللہ آپ کا سلسلہ ذاتی تجربات بہت ہی دلچسپ ہے اور مفتی قاسم کے ذاتی تجربات اور ان کے بارے میں معلومات یہ سن کر بہت خوشی ہوئی اور آپ نے سوال کیا کہ آپ بتائیں کہ ہم چاروں میں سے ان کی عمر کتنی ہے تو مفتی قاسم صاحب کی عمر تقریباً تینتیس سال حاج اطحر کی عمر تقریباً اڑتیس سال اور آپ کی عمر تقریباً چالیس سال اور اسد بھائی کی عمر تقریباً ستائیس سال السلام علیکم و رحمتہ اللہ و چوتھے نگران شورہ کی میں نے پوچھے تھے امام صاحب بیٹھے تھے شادی سال ابھی آپ اپنا جواب اپنے پاس ہی رکھیے گا ابھی میں نے پوچھا نہیں ہے میں آخر میں ان شاء اللہ نگرانے شورہ آ پھر میں بھی تو گیس کروں گا اور یہ بھی آزاد گیس کریں گے پھر دیکھتے ہیں کہ کس کا تجربہ وہ عمر دیکھنے کا بھی صحیح ہے اچھا پہلا فتوا کس موضوع پر دیا مجھے اگزیکٹ یاد نہیں ہے کس موضوع پہ تھا لیکن اتنا ذہن میں آ رہا ہے کہ شاید طلاق کے بارے میں تھا طلاق کے موضوع پر تھا طلاق میں ماشاء اللہ سترہ سال پہلے کبو بیش موتی صاحب نے پہلا فتوا دیا ماشاءاللہ اثر بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں اور ماشاءاللہ اللہ نگران شعلہ کی آمد بھی ہو گئی ہے اثر بھائی آپ نواب شاہ کے ہیں ماشاءاللہ اور نواب شاہ میں ہی دعوت اسلامی کے مدری ماحول میں ہے جی الحمد للہ کس عمر میں آپ مدری ماحول میں آ گئے مدنی ماحول میں آنے کی عمر کم و دس برس کا تھا ارے واہ آپ بھی مدنی مننے ہی مدنی ماحول میں ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ تو کمال ہو گیا آپ کے بھی کیا والد صاحب مدنی ماحول میں تھے دس سال کی عمر میں تو کسی فیملی ممبر کی وجہ مامو جان تھے ایک سوال کر رہے ہیں ماشاء اللہ نگرانی شروع آج آپ کی تاخیر جو ہے تو جی مختلف صاحب اب اثر بھائی سے بات ہو رہی تھی کہ مامو جان آپ کے ماحول میں آنے کا سبب بنے آپ نے اپنے اساتذہ کا نام لیا آج اللہ نے آپ کو ایک مقام دیا ہے جیسے آپ نے تفسیر بھی لکھ لی دارالفتا کو بھی آپ ماشاء اللہ ہیڈ کرتے ہیں تحقیق ہماری مجزے تحقیقات شریعہ کے بھی آپ نگران ہیں اس پوزیشن پر اساتذہ کیا آپ کے جو ہیں وہ ان سے حیات ہیں پہلا سوال تو یہ ہے اور ان میں سے کسی سے کوئی رابطہ رہتا ہے اور پھر آپ کے اس ان کاوشوں کے بعد ان کے تاثرات اگر کچھ آپ بتائیں رابطہ ہے لیکن تھوڑا ہے کیونکہ وہ یوں ہے کہ جن مدارس میں میں پڑھا اکثر و بیشتر وہاں سے شفٹ ہو گئے نا کوئی وہاں سے بہت ہی دور چلا گیا کوئی کہیں چلا گیا اچھا جہاں وہ گئے وہاں پہنچتے تو وہاں سے وہ کہیں ठीक آگے گئے ہوتے ہیں اور باقی یہ ہے کہ ویسے ان کی طرف سے تاثرات مجھے ملتے رہے اچھا ماشاء بہت خوش ہوتے ہیں شاء بہت خوش ہوتے ہیں ایک مرتبہ میرا بیان تھا یہاں پر فیضان مدینہ اجتماع میں آ, طلبہ کی اجتماع تربیتی اجتماع اس میں ایک حدیث مبارک میں نے پڑھی اس کی اعراب بڑے مشکل ہیں وہ کافی یعنی پیچیدہ اعراب ہیں اس کے تو وہ میں نے حدیث مبارک پڑھ کے بیان شروع کیا تو مجھے تھوڑی دیر کے بعد فون آیا تو انہوں نے نام لیا کہ میں فلاں ہوں تو میرے بڑے جیت بہت اچھے استاد ہیں اور بہت قابل انہوں نے کہا آپ کی جو ہے نا آج بیان سن کے بڑا دل خوش ہوا میں دوست سب خاص بات کیا وہ آپ نے جو حدیث کے اعراف پڑھے نا یہ اہل این کا ہی کام ہے وہ اتنے پرفیکٹ پڑھے کہ عام طور پہ اس کو غلط پڑھتے ہیں تو پھر ان کے کتاب ان میں سے کوئی کتاب لکھی تو کتاب بھی موصول ہو جاتی ہے ویسے بھی کوئی ملنے جائے تو بڑے اچھے تاثرات الحمد للہ ملتے ہیں دعوت اسلامی کے حوالے سے بھی ذاتی حوالے سے ماشاء مفتی صاحب نے اپنے والد صاحب کا تذکرہ کیا اور بتایا کہ والد صاحب دعوت اسلامی کے ذمہ داران میں سے ہیں اور بچپن سے ہی ان کو مدری ماحول میں ڈالنے کے سبب بنے میری الحمد للہ والد صاحب, صاحب سے ایک سے زائد بار ملاقات ہوئی ہے اور بڑے شفیق انسان ہیں اور الحمدللہ مجھ پر بھی بہت شفقت فرماتے ہیں تو واقعی یہ وہ خوش نصیب ہیں اسلامی بھائی بلکہ یہ اس زمانے کے اسلامی بھائیوں کے لیے تو بہت بڑی بات تھی آج دعوت اسلامی کی جو نیو جنریشن ہے اس میں بہت سارے ایسے والد ہیں جو پہلے سے مدری ماحول میں ہیں تو ان کے مدری منع بھی ہیں اور واقعی یہ والد کے مدری ماحول میں آنے کی برکت سے آنے والی نسلوں کو کس قدر فائدہ ہو جاتا ہے تو ہم سب کو بھی مدنی ماحول کے ساتھ اٹیچمنٹ رکھنی چاہیے اور اپنے بچوں کو شروع ہی سے مدنی ماحول کی طرف لانا چاہیے ایک مامو جان نے اپنے بھانجے جان کو مدنی ماحول کی طرف راغب کیا آج وہ رکنے شورہ ہیں والد صاحب نے کوشش کی اور ایک بار اجتماع میں لے گئے آج وہ دعوت اسلامی کے جو سمجھیے مفتی نے کرام کی اور دارالست کے نگران بن گئے نگران شورا تو... سے جی تو مدنی چینل اے اے مدنی چینل ایوارڈ یا مدنی مذاکرہ ایوارڈ اگر ملے نا تو شاید میرے والد صاحب کو ملے اچھا وہ الحمدللہ اتنا مدنی چینل دیکھتے <laughs> اتنے مدنی باشا باشا باشا دیکھت باشا باشا باشا شاید ہی کبھی کوئی مس ہوا ہو شاید طبیعت خراب ہو تو مس ہو جائے ماشاء اللہ, ما اللہ نہیں مس ہوتا کیا جب باشا یہ مدنی چینل کچھ عرصے کے لیے بند ہوا تھا نا درمیان میں تو مجھے فون گیا بھائی اب کیسے دیکھنا ہے تو میں نے کہا وہ ڈش ملتی ہے اس سے دیکھا ابھی لگوا کے دو مجھے تو میں نے وہاں تو ڈش لگوائی وہ پھر وہ ڈش پہ دیکھتے تھے نا وہ تو ابھی بھی الحمدللہ ابھی میرا مجھے یعنی کبھی بھی الحمد میں نے بتایا نہیں ہے لیکن غالب ہمارا بھی سلام قبول کیجیے ماشاء اللہ ماشاء اللہ یا مرحبا مفتی صاحب سے بڑی تفصیلی ہم نے تفصیل سرات الجنان پر مدنی پھول لیے اور اور اس میں آپ کا ماشاءاللہ میں آپ کو بھی مبارکباد دوں گا نے بتایا کہ آپ نے مشورہ دیا ماشاءاللہ نے کا بہت بڑی اللہ کی رحمت سے ہمیں نعمت مل گئی کہ درخت جلدی اور واقعی اب درف دینا سمجھنا عام مبلگین کے لیے بھی بڑا آسان پڑ گیا اللہ کی رحمت اللہ کی رحمت شارٹ تفسیر کا کوئی ارادہ شارٹ تفسیر کا بھی ارادہ ہے اور اس میں بھی نگرانی شورہ کی ماشاءاللہ مشاورت موجود ہے ماشاء تو ابھی انشاءاللہ شروع کریں گے ابھی وہ معرفت القرآن کا جیسے میں نے وہ چلنا ہو گیا اب اس کے بعد سیرت الانبیاء واہ انبیاء علیہ السلاۃ وسلام کی سیرت کے اوپر آدم السلام، ابراہیم علیہ السلام موسا علیہ اسلام سب کے حالات قرآن حدیث کی روشنی میں اس پہ کام چل رہا ہے امید ہے اگلے تین چار مہینے یا پھر کتابیں لکھتے ہیں اور کام نہیں کرتے کرتے پھر میں کیا ہیں یہ بھی کر ہی رہے بیٹھے میں آپ کے ساتھ دارالفہ میں فتاوے وغیرہ بھی چیک ہو رہے ہیں اصل میں وہی میں نے عرض کیا نا کہ ہمیں الحمدللہ دعوت اسلامی کی طرف سے سہولیات اتنی ہیں کہ ہمیں ٹائم کو مینج کرنے میں پرابلم نہیں اب یہ کرنا آتا ہو تو پھر اس کے بعد مسائل نہیں کیا فتاوا کے اندر بھی یعنی مختلف شہروں کے اندر اسلام میں بیٹھے لکھ رہے بیٹھے بیٹے ہمیں رسیو ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں جو کرنا کرتے ہیں فتح اپنی جگہ جاری ہو رہے ہوتے ہیں باقی کام اپنی جگہ چلتے رہتے ہیں تو الحمد للہ ماشاء اللہ آپ ماشا سے انسپریشن کافی ملتی رہتی ہے رات کے دو بجے اگر ماشاء اللہ ترجمہ قرآن ریکارڈ کروا سکتے ہیں تفصیل ریکارڈ کروا سکتے ہیں تو ہم دن کے دو بجے تک کچھ کر لیں آپ سلامت رکھے آپ لوگ ہمارے وجہ انسپائریشن ہے وجہ نگرانی شورا سے کیا تجربہ پوچھے مطلب ان کے پاس تو اتنے سارے تجربات ہیں تجربات کا ہم باہر ہے پہلے میں سوچتا ہوں کہ ان سے ایک تجربہ خاص طور پہ ان کو ماشاءاللہ ایک بہت ساری سعادتیں حاصل ہیں لیکن میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ ماہ رمضان ماشاء امیر السنت کے ساتھ جن ان کی ہے اللہ ہمیشہ قائم رکھے آمین. اور یہ محبت سلامت رہیں زوال نعمت سے اللہ ان کو بھی بچائے آمین. ہم کو بھی بچائے لیکن کچھ چیزیں واقعی ایزی نہیں ہوتی فزیکلی ہم نے بھی پریکٹس کرنے کی کوشش کی ہے لیکن جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک اسٹیج پہ جا کے بندے کی سانس پھول جاتی ہے تو اللہ ان کو نظریں بچے بچایا بھی کل پتا چلا ویسے مجھے نہیں پتا تھا مطلب اور مجھے اچھا لگا کہ میں مجھے ایسا لگتا تھا کہ نمازے مغرب اور مثال کے معاشرے میں کچھ وقت ہوتا ہے تو یہ ترکیب ہوتی ہوگی کہ یہ پیچھے جا کر کچھ ہلکا پھلکا کھا لیتے ہوں گے ہلکی پھلکی سہری تو شاید ان کی ہلکی پھلکی افطاری ہوتی ہوگی اور اس کے بعد کے سیسلہ کرتے ہیں کل پتہ چلا کہ جو وہاں منچ پر جو پانی وغیرہ یا کچھ شہد پانی پی لیا اس کے بعد ہی سلسلے میں ہی آتے تھے اور سلسلے کے بعد کھانا کھانا یعنی ہم نے ان کا سلسلہ جب بھی دیکھا یا تو کھانا کھانا کھاتے ہوئے دیکھا یا کھانا کھانا کھانا کے بعد چائے پیتے ہوئے دیکھا لیکن ماشاء اللہ یہ بڑی بات ہے تو اتنا ٹائٹ شیڈول کے اندر پورا رمضان گزارنا ماشاء اللہ اور گلے بھی خراب نہیں ہوئے اللہ کی رحمت سے یہ بھی اس بات کی بعض اوقات دلالت ہوتی ہے ضروری ہے کہ گلا خراب ہوتے پکوڑے کھائے ہو لیکن یہ کہ ماشاء سیٹ رہے سارا اور چار یا پانچ بار پیرنٹ روزانہ چینل پر اور تقریبا سارے ہی مطلب مدری مذاکرے الگ ہیں اس کے علاوہ تو یہ یہ ذاتی تجربہ ہمیں شیئر کریں کہ اس کے پیچھے راز کیا ہے اور ایسا شیڈیول چلانا بندہ کبھی تو سوچتا ہے کہ یار اب چلو آج کا دن پورا ریسٹ میں اچھا روزے ساتھ ہیں گرمی کا موسم بھی ہے تو اللہ نظر بد بچ سے بچائے آمد. لیکن یہ سے انشاءاللہ امید ہے کہ ہمیں مدری پھول ملے گا آشان. اور ہم ہم بھی اپنے اندر وہ جذبہ اور وہ اس کو کہیں نا کہ ٹف شیڈیول میں اپنے آپ کو کھڑا رکھ سکیں اس کے بعد پھر آپ بھی بتائیے گا کیونکہ آپ کے حوالے سے بھی لوگ یہی سوال کرتے ہیں میرا ایسا شیڈول نہیں تھا میں تو ایسا نہیں تھا لیکن ویسے اوور آل بمپر ٹو بمپر چل رہے ہوتے ہیں کاؤنٹر اٹیک کر دیا پہلے آپ کی باری ہے الحمدللہ رب ربی العالمین والسلام علی سید سلیم دیکھنے کو تو بعضوں کا لگتا ہے کہ یہ ایک بڑا بہت ساروں کو سمجھنا ہے یہ مثال کیوں دی گئی اسی کی وجہ بجا... چلو میں بیان کر دیتا ہوں نارملی یہ جب گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں نا تو رش رش دیکھو اگر دیکھو اگر ٹریفک جام ہو تو ایک مثال کے دیکھئے اتنا رستہ کے بمپر ٹو بمپر گاڑی چل رہی بیچ میں کوئی اسپیس ہی نہیں تھا تو اگر کسی کے جدول میں کسی وہ تو ابھی تک مجھے یاد آتا ہے میری مسکراہٹ جو ہے نا وہ رک نہیں رہی ہے بندہ بندہ ہوتا ہے گوبھی گوبھی ہوتی ہے وہ تو مجھے سوشل میڈیا میں الگ میسج آئے ہیں سوال کر دیا کل مفتی صاحب نے وہ سنا سنا وہ تھوڑی دیر بعد وہ ہمارا کل کا تجربہ ہے آپ پہلے بمپر ٹو بمپر بیان ہو جائے میں ویسے ایک کنفیوژن دور کر دوں ہمارا شیڈول جو ہے نا جدول یہ واقع کے پیچھے لیکن اگر میں ریئلٹی بیان کروں تو ٹف نہیں ہے hmm. میں بالکل جو میرے ایک اپنے محسوسات ہیں کہ اس سے تھکن نہیں لگتی ہے کیونکہ آرام کرنے کا جب آپ کو ایک سفیشنٹ ٹائم مل جائے نا تو پھر اس کے بعد کا جو شیڈول ہے نا وہ آسان ہو جاتا ہے اور اتفاق کہہ کہ کیونکہ اس میں آدمی خود ستائشی کی طرف نہ جائے تو زیادہ بہتر ہے اتفاقن کہلے اس کو جو بھی کہ فزیکلی کہ لیا مجھے مغرب کے بعد جیسے اگر میں دو گلاس دو کپ پانی پی لیے تو اس کے بعد اس سچ کو بھوک کا احساس نہیں ہوتا تھا جو آدمی کو قربانی دے کر آتا ہے سنت, سنت وغیرہ پڑھ کر میں سیدھا اٹھ کر یہیں منچ پر ہی آتا تھا یہاں پر کچھ سموسے وموسے نہیں, نہیں میں بسکٹ بھی اس بار مجھے یاد ہے بسکٹ کو میں نے ہاتھ لگایا الحمد للہ میں نے تقریباً مجھے یاد کم از کم چار کلو وزن کم کیا ہے اس ماہ رمضان میں اللہ کے رہماس ہے پکوڑے نہیں سموسے نہیں دہی بھلے نہیں اس طرح کی چیزیں مطلب کوئی اب ہے نا کہ اگر جس کو میں دوبارہ بار بار ریپیٹ کر دوں کہ ایک ہوتا ہے کہ عبد ابھی جیسے مجھے چائے کی حاجت تھی کہ تھا کہ کوئی ایسی چیز مجھے مل جائے تو آدمی کچھ چیز کی تلب ہو اور چھوڑے نہ تو کمال کہلا سکتا ہے یعنی حادث سے وہ چیزیں تلب میں ہی نہ رہی میں نے آپ کو دیکھا ٹھنڈا پانی بھی نہیں پیتا ٹھنڈا تو چلتا ہی نہیں ہے جو آپ نے کہا نا کہ گلا وغیرہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ نہ ٹھنڈا پانی نہ شربت شربت تو بس وہی ہے چید کا پانی ہم جو پیتے ہیں اس کے لیے مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں پورے رمضان میں شربت پیار کے وقت بھی ٹھنڈا پانی نہ ہونا طبیعت ہو جاتی ہے ایسے کئی جو نہیں مطلب کہ بلکہ ٹھنڈے پانی سے تو وحشت ہوتی ہے اصل میں میرا خیال ہے کہ صرف صرف لیکن وہ ایسا جو آپ نے فرمایا نا کہ مشقت نہیں ہوتی دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ جو آپ, جو آپ کا جدول ہے نا بہرحال وہ مشقت والا وہ شک نہیں جس کو یہ رکے اب یہ ہے کہ کسی آدمی کی قوت ارادی کی وجہ سے یا اس کی پریکٹس کی وجہ سے مشقت نہ رہے وہ ایک اور چیز ہے لیکن بہرحال پتا محنت کشوں کا رمضان جو سلسلہ آتا تھا نا اس نے آپ کو پتا ٹھنڈا کر دیا پندرہ گھنٹے رمضان مبارک میں ماربل کی کٹائی پر رہنا اور روزے سے رہنا یہ ہم تو ایک بوجھ اٹھا کے بولے روزہ کھول ہی دیتے ہیں یعنی ایسی لوگوں کی حالت وہ سارا دن کام کرتے پھر ان کے ساتھ بھی یہی کہہ سکتے ہیں کہ ان کی باڈی بلڈنگ بھی ایسی ہی ہے وہ شروع سے ایسا چلی رہتے ہر برداشت برداشت ہو برداشت ہوتی ہے ہماری ایک ہوتی ہے عبدالبی کا روٹین اور ذمہ داریاں ایک تقسیم ہو گیا پورا ایک حقیقت یہ اگر رمضان عید کے روز جتنا جدول یاد آیا نا ہوتے صاحب وہ اپنی مثال آپ تھا ایسا مطلب کہ ادھر اب وہ ایک اتنا خوبصورت ایک سائیکل دوسرا سائیکل بن سائیکل جاتا تو وہ ٹوٹنا سچی یہ بات آئے ہوتا آئے آئے ہوتا خ... کا سال رمضان ہوتا وہ یاد آتا ماشاء اور حب. یہ میرے بھائی بتا رہے تھے کہ یار تم لوگوں کو زیادہ افسوس ہوتا ہوگا کیونکہ سات ہزار کی کم و اسلام بھائی فیدان مدینہ میں تھے اور ایک روٹین بنی ہوئی تھی اور فجر کی نماز کے بعد بیان کا صحیح بتاؤ اپنا ایک لطف سا سبحان اللہ <تصفح> وہ تعداد جو فجر کے بعد ملتی تھی نا بیان ویسے میں پچھلے سال وہ فجر کے بعد کا بیان, بیان تو ایسا بعد میں سارا دن بھی لطف دیتا کافی اچھا گلا تو اس خوش ہو جاتا ہے اس کے بعد تو پھر اللہ ماشاء اللہ نگرانی شورا نے اس کے بعد بھی ہمیں نہیں چھوڑا اس کے بعد فجر کے بیان کے بعد مشورے مدری مشورے اور ساڑھے سات ساڑھے سات بجے بعد اگر ہم گڑی دکھاتے تھے حضور اب مہربانی کرے لیکن ماشاءاللہ ان کا جدول دیکھ کر وہی آپ نے کہا ان کو دیکھ کر ماشاءاللہ جذبہ ملتا ہے کہ اتنے سارے بیانات کرنا میں آپ کو یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ نگرانی شورا نے کئی بار ہمیں موقع بھی دیا کہ بھائی یہ بیان آپ کر لیں یا یہ جدول آپ چلا لیں تو ہماری تو بس ہو جاتی تھی تو پھر اب کیا ہیں مفتی صاحب اب یہ فرنٹ پھر کرنا پڑے اب کیا ہیں کہ اس ٹائم پر آپ آ جائیں دعا آپ کروا لیں یا اس فجر کے بعد بیان کر لیں مفتی صاحب والے میرے ذہن میں بات تھی کہ پھر سارا دن کیسے گزرے گا اگر فجر میں زور لگا دیا مفتی صاحب میں بتاؤں کیا ماہر رمضان کے پورے دن کا جدو ایک طرف فجر کے فجر کے بیان میں جو تسلی ہوتی تھی نا وہ ایک طرف ہم کہہ سکتے ہیں کہ 99% پرسینٹ جو متقیفین اسلام ہوتے ہیں ڈی ایس مل جاتی ہے اللہ اللہ ان کی سمت ہی ہے رات کو کچھ اسلام جاگ نہیں پاتے نا تو وہ سو جاتے تھے لیکن پندرہ منٹ کو جگنے والی جاگا جاگنے والی ہے جانے والے کمال تھا یہ ساری رات جاگ کر فجر کے اذانے زہر تھی یہاں فیضان مدینہ میں اب دو بجے ہے تو ان کو تو اٹھانا شروع کر دیتے تھے ایک بجے بارہ ساڑھے بارہ اس کے بعد ایک ہلکا لگتا تھا ساڑھے بارہ بجے اٹھنا اور اس کے بعد مدرسۃ المدینہ بالکان وہ قرآن کریم درست کرانے کا ہلکا لگتا تھا ہلکے کے بعد زہر ہوتی تھی زہر کے بعد پھر وہ نماز سیکھنے کا ایمان وہ آنے والا پھر یہی کہتے ٹھیک ہے جی تو جیسے آپ کی مرضی نہیں وہ ایسا کہتا تو ہم کہلوا دیتے ماشاء اللہ ہمیں بھی پتا چلا کہ اتنا زبردست جدول چلا اور ان کی سب کی کوشش موتی صاحب کے تاثورہ جو تھے یہ جو تاثورہ جو چلا تھے ایک تو وہ ڈاکٹر اسلائی بھائیوں کے بھی اپنے فیلنگس تھی لیکن وہ جو چند اثر قبول کرنے والے کو جو تاثرات مجھے کل ایک تاثر میں جو مزہ آیا نا ایک فلائی بہن تاثر نے تا بتایا کہ میں نے روز کے پچاس روپے کے حساب سے بی سی ڈالی پورا سال اور رمضان سے پہلے وہ پیسے مجھے مل گئے میں نے وہ پیسے گھر والوں کو دیے پورے مہینے کے خرچے کے لیے اور میں احتکاف میں یعنی پچھلے سال سے اس سال کے احتکاف میں بیٹھنے تک کے لیے تیاری دیکھے اس بندے کی پچاس روپے روز میں دیتا تھا بی سی میں اور مجھے رمضان سے پہلے وہ کمیٹی ملی پورے مہینے کا میں پہنچا بھی کرتا رہا اس کو کتنے پیسے ملے ہوں گے آلموسٹ پندرہ سو روپے مہینے کے بنے گیارہ مہینوں کے جا کے پندرہ بیس ہزار روپے بنے اور اس اللہ کے بندے نے پندرہ بیس ہزار گھر والوں کو دی اور احتکاف کے لیے آپ کا وہ مدنی گلدستہ نے چلایا تھا وہ بےچارا وہ حساب کا شکار ہو گیا بہن کو قتل کر دیا تھا وہ مدنی گلدستہ ہماری ایک تھا کہ ہم اس دوران نہیں نہیں مدنی مذاکرے کے دوران ہم سوشل میڈیا کا اچھا تقریباً دس پندرہ ہم نے مدنی بدنی گولدست چلائے ہوئے ہوں گے کبھی امبیل میرا کبھی آپ کا تو یوں چلے تھے اس میں یہ چلا تو اس میں ایک نوجوان کے تاثرات جو تھے نا وہ انشاءاللہ وہ چند ایک تاثرات وہ رہے بن جاتی ہے وہ کل چلائے تھے اس سے پہلے بھی اس نے رنگ بدل دیا تھا اللہ اللہ تو یہ اثر جو ہم اس بار ایک چیز ہم نے امیل سننے سے بھی مشاورت تند دفعہ ہوئی کہ بہت ساری چیزیں تھیں نا متقفین میں اس بار ہم کہہ سکتے ہیں ہم کوانٹٹی hmm. پر پیچھے نہیں پڑے تھے ہمیں کوالٹی ملی تھی hmm. ایک تعداد تھی مفتی صاحب hmm. ایک اسپیشلی جو پورے ماہ کا جنہوں نے اتکاب کیا تھا نا ان کو تو اللہ جزائے خیر دے مزید Maşallah. بڑی ان میں جمع ہوا گیا تھا اجے تھوڑا دکھائی آسورات دکھائی پچھلے سال میں نے پچاس روپے روز پر اس احتکاب کے لیے بیفی ڈالی جو کہ الحمدللہ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 معافی مانگتا ہوں امی ابو مجھے معاف کرتے میں آج کے بعد کبھی کسی کا دل نہیں دکھاؤں گا اور خاص تو میں اپنے والد صاحب کا دل نہیں دکھاؤں گے جن کو میں ہر ٹائم غصے کی نظروں سے دیکھتا تھا اپنی امی سے ناراض ہو گیا تھا اپے. میں وعدہ کرتا ہوں ان شاء اللہ گھر جا کے اپنی امی کا ہاتھ چوموں گا ان کے پیر پکڑوں گا معافی مانگوں گا اپنے ابو سے گلے مل کے ان سے معافی مانگا تو وہ مجھ سے غصہ ہوئے میری تھی.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 میرے ہاتھوں میں نکل گیا تو میں بہت کر چکا لیکن نہیں چھوڑ سکا تھا لیکن آج سچی تو آج کے بعد نہیں پیوں گا میں نے تو اور کیا بتاؤں گی میں نے گلدستہ دیکھا بہن اور بھائی کے بارے میں تو میں آنے سے پہلے اپنی بہن کو سیٹر کو مار کے آیا تھا مجھے اپنی تاریخ جو گنا میرے کر کے آیا تھا جو میں نے دیکھا کہ ایک بھائی نے اپنی بہن کو صرف ماں کا باپ کا پیار پانے کے لیے کو میرے کو جان سے مار دیا لیکن اس نے بھی کیا پایا ماں باپ سے بھی کھو دیا اس نے میرے اپنے سسٹر کو جب مار کے آیا تو میں رو ہی رہا تھا کی نماز تک میں روتا رہا مجھے نہیں پتا تھا پاپا کہ آج میری افطاری ہوگی مجھے ایک اسلامی بھائی نے مجھے دی کہ بیٹا آج پاپا کے ساتھ افطاری ہے اور اتفاق سے جب میں گیا تو پاپا کا دستے مبارک مجھ سے کچھ ہو گیا میرے ہاتھ سے اس طرح جاری ہوگا پاپا نے مجھ سے معافی پاپا آپ کو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے پاپا جی بس میں کیا بتاؤں یہ بہت گراخر تو میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ مجھ سے اس طرح <تصفح> پڑا جائے گا سب کی بکشی فرما دے اللہ یا اللہ جیم دن کو اس طرح نمازی میں آتے بالخصوص رابطہ کر کے اپنے سسٹر سے معافی مانگوں میں ہو سکتا ہوں میری سسٹر دیکھ بھی رہی ہوں پلیز مجھے معاف کر دے گا میں آج کے بعد تو بڑی کے کی میری بڑی بہن میں سب سے چھوٹا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دو آپ ہی معاف پہنچ دیکھے نا مفتی صاحب کافی ان میں مہینہ گزارا میرے یہ ان تمام تر تاثرات کا پوائنٹ ون پرسینٹ نہیں ہے وہ کیفیات تھیں موت تو وہ کیفیات تھیں بتا یعنی یہ جب میں رات کو مدنی مذاکرے میں تاثرات سنتا تھا نا تر شاید ہی کوئی ایسے تاثرات ہو جس میں ہم روئے نا شاید پرو کرنے کا اس کو ایکسٹینڈ کرنے کا آگے کیا بھی جیسے یہ چلے گئے اب یہاں سے تو یہ اس ج... ان جذبات کے ساتھ ان سوچوں کے ساتھ چلے گئے لیکن آگے یہ ہے کہ یہ کنٹینیو رہے اس کے لیے کیا ہے ذاتی تجربات میں اس سوال کو لینا چاہیے تھا یہ تھا ذاتی تجربات یہی ہیں اصل ہوتا یہ کہ یہ بھی ذاتی تجربات ہے مفتی صاحب. یہاں نا ماحول بنا ہوا ہے اس وقت جو ان کی یہاں فیلنگز ہیں نا بارہ گھنٹے نہیں لگتے ہوتے صاحب چوبیس گھنٹے نہیں لگتے تس چیک بدل جاتے اس میں دو طرفہ پرابلم ہے ایک یہ کہ یہ جاتے ہیں نا تو انہیں پکڑنے والے لوگ نہیں ملتے دوسرا یہ کہ انہیں پکڑنے کے لیے جائیں نا یہ پھر ان کے ہاتھ میں نہیں آتے واپس اسی ماحول میں اصل میں اتنا عجیب حال ہے کہ یہ یہاں سے کیونکہ یہ شروع میں ہفتہ دو پانچ چھ دن تو یہ باتوں کا بھاگ نہیں کرتے ہیں ایک تعداد چھ سات دنوں کے بعد تو ان کو تھوڑا سا مزہ آنا شروع ہوتا ہے اور بڑی تعداد نہیں تھی آج اس بار جی جی نئے اسلامے زیادہ تھے یہ ہمارے پاس جو کیلکولیشن تھی پروفیشنل زیادہ تھے آپ نے تو کئی مشورے دو تین مشورے اور یونیورسٹی اس کے علاوہ جی اس کے علاوہ بزنس کمزنس کم تو اس طرح کے لوگ تھے اب یہ کیا یہاں سے جانے کے بعد ہونا یہ چاہیے اگر مدنی چینل میں دعوت اسلامی کے بعد ذمہ داران اگر دیکھ رہے ہوں تو یہ میں نے میسجز بھی کیے ہوئے ہیں اور کچھ نہ کچھ جو ہے کہ ان کو کنٹرول کیا جائے ان کو ان کے گھر سے جا کر لیا جائے تو عید ملن ایسا جیسے ابھی جیسے قربانی کرتے ہیں ہمارے اسلام, کہ ہم اسلام, کی باد باد हो हो اسلام بھائی کہیں کہیں لیکن اب تیرہ جولائی کو ہم نے جو مدنی مذاکرہ ہے تین ہنگ کیونکہ ابھی مدنی قافلوں میں سفر یہ سارا کورس وغیرہ کچھ کر کر کرا کر تو تیرہ پندرہ جولائی ہم نے رکھی ہے ان کی جتنی متقفین ان سے کو جمع کر رہا ہے مسوں کا مدنی مظاہرہ یہ ہم اناؤنس کر چکے ہیں تاکہ یہ اس طرح اسی مہینے کے اندر دوبارہ ان سے رابطہ کر بیٹری ریچارج ہو جمع کیا جائے چلے ماشاء مگر ان کا کام ہے ہمارے متقفین کا کام جو ہم نے مسلسل یہاں پر اس پر ہم نے ان کو ذہن دینے کی کوشش کی کہ جاتے ہی کچھ نہ کچھ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں بیٹھنے میں دینے میں کرنے میں کہیں نہ کہیں اٹیچمنٹ ہو جائے گی تو ہوگا لیکن بس یہ بھی ذاتی ہی تجربہ ہے کہ آنے والوں میں سے رہ جانے والوں کی تعداد یہ جیسے اولا میں لیکن ایسے اسے ایک چیز ہے جیسے اب اتنی محنت کی آپ کی امیر سنت کی اسمرتبہ اطربائی بھی تھے اور بھی بہت سارے مبلی اب اس کے بعد جب ریزلٹ اس طرح کا یہ ایک آدمی نے یعنی سو بچوں پہ محنت کی سو طلبہ پہ محنت کی اب ان میں پانچ پاس ہوئے پچانوے فیل ہو گئے استاد کا تو صدمے کے مارے برا حال ہو جائے گا نا کہ شہری کیا گیا یہ کیسے طلبا تھا میرے ایک مہینے تک اتنی محنت دن رات پھر کھانے پینے کا انتظام ہر طرح کی سہولت ایسی لگا بھائی ان کے گھر میں نہ بھی ہو لیکن اے سی کے اندر بٹھاؤ ان کو ان کو وہ کھانے کھلاؤ جو شاید گھر مہینے بعد ایک دن کھاتے ہوں گے آپ روزانہ ہی کھلا رہے اور روزانہ ہی ان کو اچھی اچھی چیزیں کھلا رہے اب اس کے بعد بھی اگر پانچ طرب ہی پاس ہوں سو میں سے تو اسے مایوسی نہیں ہوتی تو واقعی سے دل ٹوٹ مایوسی تو دیکھیں نا کہتے کہ ہمارا کام آپی ہی سے ہمارا کام تو پہنچانا ہے نیچرل ہاں منوانا تو اب چونکہ میں بھی موتقف ہی ہوا تھا اور اتکاف سے ہی میں مدنی ماحول میں اس طرح کنورٹ ہوا ہوں تو میرے ساتھ نے ان دنوں اتکاف کیا تھا ان میں سے کتنے ساتھ ہیں کتنے ساتھ نہیں ہیں وہ اور اس کو ہم ٹوٹلی فیلئر تو کہہ بھی نہیں سکتے نا نہیں جنہوں نے نیتیں سو فیصد کی ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل ایک فیصد بھی عمل نہیں کرتے <تصف> ہو سکتا ہے کہ اس میں پچاس فیصد کچھ عمل کرتے ہوں گے <تصف> دعوت اسلامی سے اٹیچمنٹ دعوت اسلامی کی محبت بڑھ گئی دی نہیں گئی تمہارا ٹارگیٹ جیسے کہ یہ جن کیفیات میں گئے نا اگر اس کیفیات میں انہیں دو تین ہفتے مل گئے نا تو شاید ان میں سے ایک طالب موبائل ایک اور چیز ہوتی ہے جیسے مثلاً اگر میرے پاس پچاس طالب علم پڑھتے اگر تو میری ان کے بارے میں یہ توقع ہے کہ یہ سارے کے سارے اے ون گریڈ کے اندر پاس ہوں اب ان کے اندر اگر پانچ پرسینٹ اے ون میں آئے اور باقی اس سے نیچے والی کیٹیگری میں گئے تو مجھے مایوسی ہوگی میری توقعات وہ نہیں تھی لیکن اگر میرے دن میں یہ ہے کہ بھائی اس میں پانچ واقعی اے گریڈ میں ہوں گے پھر اس کے بعد اے ون میں ہوں گے پھر اے گریڈ میں پھر ایٹ پاس ان میں سے اسی فیصد ہو جائیں گے اور اسی کی جگہ بیاسی فیصد بھی پاس ہوگا نا تو میں بڑا خوش ہوں گا الحمد للہ ٹارگیٹ سے اتکاس کے اعتبار سے مثلاً آپ کا یا تنظیمی مینٹیلٹی کے اعتبار سے ہدف ہوتا کیا ہے کیا یہ ہوتا ہے کہ سارے کے سارے ماما باندھ کے چادر پہن کے سفید رباس پہن کے پکے ہر طرح کے مبلک بن کے جائیں اگر تو یہ ہے تو لازمی بات ہے کہ اس کے اندر مایوسی ہوگی لیکن بات کے یہ بھی ہوتا ہے کہ پوچھا جائے کہ بھی آپ, آپ کتنے سیٹسفائڈ ہیں لوگوں کے اعتبار سے آپ کی اپنی کاوشوں کے اعتبار سے تو آپ نے جیسے کہنا نا کہ ہمارا کام سمجھانا ہے منانا نہیں ہے ہم نے سمجھانے والا کام پورا کر دیا تو اب ایک بھی نہ مانیں ہمیں جو سواب ملنا تھا ہمارا جو کام تھا ذمہ داری تھی وہ پوری ہوگی. لیکن اس کے باوجود بھی ایک نیچرلی آدمی کے دل میں یہ ہوتا تلی. ہے نا مجھے ضرور ہے کہ میں اگر تدریس کروں اور مجھے مہانہ تنخواہ ملے اگر مجھے تن... مہانہ تنخواہ پوری ملے میر اور میرا مقصد تنخواہ ہی ہے تو میری طرف سے ساری فیل ہو جائے مجھے تو تنخواہ پوری ملی اگر مقصد یہ ہے کہ مجھے صرف پہنچانا ہی ہے مانے نہ مانے ان کا مسئلہ تو ٹھیک ہے جی میں نے پہنچا دیا میں بڑا خوش ہوں پھر تو ہمیں کسی ایک بندے کے بھی ماحول میں نہ آنے پر کوئی مایوسی نہیں ہونی چاہیے لیکن اس کے باوجود ایک نیچرل چیز ہے کہ ہم نے ایک شہ کے اوپر وقت صرف کیا ہے محنت کی ہے اس کا وہ آؤٹ پٹ تو سامنے آئے جو ہمیں مطلوب ہے جو ہمیں مقصود ہے تو وہ کیا ہوتا ہے پورا پورا مبلڈ بنا کے بیچنا یا تھوڑا سا اس میں ریلیف ہی ہوتا ہے یہ آپ کے جو سوالات ہیں نا یہ مختلف کیٹیگری میں تقسیم ہوں گے یا اس میں پوشن میں تقسیم ہوں گے سب سے پہلے تو مفتی صاحب آنے والوں کے ذہنوں میں دعوت تھی کیونکہ جو نئی جو ایک تعداد ریگولر آ رہی ہے پرانی ہے ہم ان کی وہ تو ماشاءاللہ ایک تعداد ہے جو آتی ہے متفق ہوتی ہے لیکن اگر ہم نئی کیٹیگری کو لیں نئے اسلام رائم کو ای لیں, ای لیں پہلی جو پہلی بار, پہلی بار آنے والوں کو تعداد بڑی تعداد سب سے پہلے تو یہ کہ ان کے دل میں کہیں نہ کہیں دین کی محبت تھی تو یہ متفق ہوئے بڑی بڑی بار ایک بار چیز تو آلریڈی ان کے اندر ہم پاتے ہیں دوسرا یہ کہ انہیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا ایک تعداد کو کہ سنتوں پر عمل کرنا کس کو کہتے ہیں تو یہاں ایک تعداد سنتوں پر عمل کرنے کا ذہن لے کے جاتی ہے بڑی تعداد ہے کھانا ضائع شروع کی جب ہم چار پانچ دن دیکھتے ہیں تو ہمارے تھالوں کا جو حال ہوتا ہے وہ ہمیں پتا ہے اور چھ یا سات دنوں کے بعد یا دو چار دنوں کے بعد ہی ہم مطلب کہ ہزار ہزار تک کم ہو سو ہزار ہزار تھال اس طرح کے جیسے کہ دھلے ہوئے ہیں اچھا اتنے ساڑھے نو سو نو سو چالیس کی تعداد تو گنتی کی ہوئی ہے صاف تھال اب یہ ایک تھال کے اوپر آپ پانچ کی بھی ایوریج لے لیں پانچ ہزار تقریباً ہزار تو یہ اتنے لوگ تھال دھو کر پینے والے بن گئے کہ اناج کی حفاظت کرنے والے بنے یعنی غذائیں اناج ہے رزق ہے اس کا اس کی حفاظت ہونی چاہیے یہ ضائع نہیں ہونا چاہیے چلو بھائی ماشاء تو یہ ایک تو یہ ہو گیا اب تجربات میں اور اضافہ ہو جائے کیا بات دوسرا مفتی صاحب احساس گناہوں کا احساس بے عملی کا احساس میں غلط ریک پر تھا اس کا احساس اور جیسے کہ آپ نے بھی یہ تاثرات سنے کہ چرس پینے والے کو احساس شراب پینے والے کو احساس جنریشن گیپ کے حوالے سے, سے لڑائی احساس بھائی بہنوں میں نہیں ماں باپ سے معافی مانگنے کے جتنے ہمارے پاس تاثرات ہیں نا ماشاء شاید اتنے تاثرات کسی اور کے ہوں یہ ساری کرامت سب آپ کی ہوں گی نا بیانات تو اس پر بیان ایک تو زیادہ آپ ہی کرتے ہیں اور دوسرا کچھ زیادہ در درگزر معافی درگزر اور ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک ماشاء اس پر پھر اور گٹکے کے اوپر ہم نے بیانات کیے اور اس پر کہہ سکتے ہیں کہ ایک تعداد میں پان روپ گٹ یہاں سے تو چھوڑ کر گئے ماشاءاللہ اچھا مفتی صاحب آپ کے سامنے اگر کیوں سگریٹ کا بھی آتی ہو تو آپ کے سامنے تھوڑی پیے گا ہم تو یہی سمجھا سمجھاتے تھے کہ بھائی ٹھیک ہے ایسی بات اخلاق، ایک اخلاقیات میں سگریٹ شمار نہیں کیا تھی ایک, موزز، ایک کام جو ایک مزدظ شخص کے سامنے نہیں کر سکتے امام کے سامنے مفتی کے سامنے عالم کے سامنے پیر کے سامنے والد کے سامنے نہیں کر سکے اور پھر اس سے اپنی جان برباد کرنا اپنے پیسے برباد کرنا یہ ساری چیزیں خراب کرنا اس سے اچھا نہیں ہے کہ آپ اس کو چھوڑ ہی دیں دونوں ہی باتیں کرتے رہیں گے یا میں ناظرین کو بھی شامل کرنا نہیں اصل میں یہ کہ جو کیا چینجز میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ فجر کی نماز کے مت قبلہ جو روزانہ نگرانی شدہ دحمد دارا کا بیان ہوتا تھا وہ ایک انڈرسٹوڈے کے نئے عنوان پر بیان ہوتا تھا اور وہ عنوان الحمد اس انداز سے ہری ڈیفائن کیا کرتے تھے اور اس کے جو مدنی پھول لیا کرتے تھے اور بلا تکلف فرض کروں کہ میکزمم جو آڈینس ہوتے تھے نا وہ فیل کر رہے ہوتے تھے کہ ہمارے لیے بیان ہے اور پھر جو اس کے بعد کی جو تاثر تاثرات انڈسٹریز میں سے آٹھ دس بارہ پندرہ کے تاثر لے جائیں مگر چونکہ ہم تو وہیں پر ہوتے تھے اکثر میں نے بیان فجر کا جو آج سب پر سنا وہ آڈینس کے بیچ میں سنا میرا میں نہیں سنا آڈینس کے بیچ میں سنا تو قریب قریب کے حالات کا میں خوب جائزہ لے رہا ہوتا تھا الحمد رب العالمین بیان کے دوران جو لوگوں کی کیفیات ہوا کرتی تھی اور بیان کے بعد اب چونکہ وقفہ آرام ایک لحاظ سے جب تک شاہ کی بنے مگر موضوع سخن لوگوں کا یہ ہوتا تھا یار آج کا بیان کیسا تھا لگتا آج کا بیان تو بس مشاہدات ہو نا ان کے اب یہ بیان سنتے تھے آڈینس کی بس آڈینس کی کیفیت نہیں ہوا میں آج ان سے کیا چیز قبول کروانی ہے اور کیا چیز چھوڑوانی ہے یہ خود میٹر ہے یہ خود میٹر ہے جیسے یہ پرابلم بھی ہے ہمارے لیے ابھی عبد بھائی کے لیے تو کم ہوگا لیکن جیسے یہ بیانات ہے اتنے بیان کرنا ڈفرنٹ ٹاپک پہ کرنا اچھا پھر ایک بندے نے اگر مختلف جگہوں پہ بیان کرنا اس کو بڑی آسانی ہوتی ہے وہ ایک ہی بیان لے کے نا تیس جگہ گھوم لیتا ہے ایک بیان اور دس جگہ کروانا بھائی لیکن جس نے چینل پہ کرنا نا اس کے لیے اتنا بڑا پرابلم ہے کہ اس کو ہر مرتبہ ہی نیا کرنا وہ ایک سال بعد بھی پرانے <تصفح> والا نہیں کر سکتا کہ پتا چلے کل ہی چینل والوں نے وہی چلایا <تصفح> ہوا ایک بار ہوا میرے ساتھ ایسا مدد صاحب چلے ذاتی تجربے کی بات ہوئی یو کے میں سالانہ اجتماع تین چار سال تک ہوا تو میں برمنگم میں بیان تھا میں نے تیار کیا بیان حالانکہ وہ اردو انگلش مکس کرتے ہیں تو اتفاق ہے کہ میں بیان کرنے جا رہا تھا میں نے چینل آن کیا اچھا وہ بیان میرا لائف تھا جو برمنگم میں ہونا تھا اور وہ بیان میرا شکر کا ہی بیان چل رہا تھا جو میں نے بیان تیار کیا بالکل ایکزیکٹلی exactly یہی تجربہ ہوا کہ گوشت تھوڑی دیر بعد یہی بیان مجھے دوبارہ لائیو کرنا ہے یہ واقعی ایشو ہے کہ کنٹینیو جو ہے وہ دوسرا اس بیان ایک تیار ا... کرنا اس نئے نئے کیا ہے یہ بیان تیار کرنے والا سوال آپ سے لیتے ہیں اور اثر بھائی سے بھی ذاتی تجربہ لیں گے بیان کے بارے میں رہے کچھ کالز بھی شامل کرتے ہیں جی کال بھی لینے والے وعلیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت علامہ مولانا شیخ الحدیث مفتی قاسم صاحب دامت برقاد القسیا آپ کو لائیو دیکھ کر آج بہت خوشی ہو رہی ہے اللہ آپ کو یہی ہنستا مسکراتا رکھے تو آپ لائیو مدنی چینل پر ضرور تشریف لایا کریں نہ جانے کیا ہے یا آپ کو ڈر لگتا ہے یا عبدالحبیب بھائی وغیرہ کو ڈر لگتا ہے آپ کو لائیو لانے میں کہیں آپ پتا نہیں کیا وجہ ہے براللہ ہماری تو یہ خوشی ہے کہ آپ لائیو مدنی چینل پر روز درسے قرآن طرف حدیث دیا کریں محمد شہباز اب بول رہا ہوں اللہ آپ کو شہباز جس طرح اسٹارٹ میں پہلے تو نارے لگائیں گے جس جوش کے ساتھ اوپر سے میرے کو کیا ڈر لگے گا بفتی صاحب لائف آئیں گے لائیو کیوں نہیں آتے آپ جواب دے شہباز بھائی کو پوری رمضان آپ لائف دئے ہیں اور لائیو کیوں نہیں لایا میں کیا بتاؤں بھائی بتائیں نہیں رمضان کی حکمتیں تو آپ کو بھی پتہ لائو نہیں بیان ہو سکتی لیکن اس میں کو کوئی ڈر خوف والی بات نہیں ہے اب دیکھے نا ہوتے ہی کل بھی لائف تشریف مزار لائے سب خیر ہے اور انشاءاللہ آپ زیادہ تشریف لائیں گے اور آپ ایسے مفتی صاحب, صاحب کی آمد چینل پر بہت اچھی ہو گئی ہے ماشاءاللہ اللہ بدھی دور ہونی چاہیے بلکہ کوئی ہفتہ وار لائف سلسلہ ہی مفتی صاحب اناؤنس صاحب کیا بات ہے صاحب کو میں نرسی ہے لائف کر دیتا ہوں صرف مفتی ایک سوال ہو جواب بس اور کوئی ایک نہ ہو اب وہاں سے جو سوال کرنا ہے شہباز بھائی کو خوشخبری سنا ہے پنجابی یہ میں نرس کی ہر ہفتے کا نہیں کہ انہوں زیادہ تو ہفتے میں دو بار ہو جائے گا ہفتے میں دو بار ہو جائے زیادہ میں شروع کرتے ہیں انشاءاللہ شاء اگلی کال دیجیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ آ, سلمان اتاری ممبئی ہند سے میرا سوال رکنیشورا حاجی اتہر بھائی کے تعلق سے کہ اتہر بھائی دادو تحسین کے الفاظ تین بار کیوں کہتے ہیں مثلا مرحبا مرحبا مرحبا تو تین بار کہنے کی کیا وجہ یہ ویسے ہر چیز ہی تقریبا بہت ساری چیزیں تین بار کہتے ہیں تو تین بار خیر ریپیٹ کرنا چاہیے کئی چیزوں کو لیکن اتہر بھائی اس کا زیادہ جواب دیں گے اور شاید اس کا بھی تین بار جواب نہ دے دیں <laughs> <laughs> دیکھیے آپ لوگ کتنا نوٹ کرتے ہیں نوٹ کر لیے اب اب احتیاط ہو جائے گی چلے جناب اگلی کال دیجیے گا السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ثاقب علی اطفاری مرکز الاولیاء لاہور سے عرق کر رہا ہوں عبد الحبیب بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ کی عمر قریباً 55 سے 60 معلوم ہوتی ہے چلے بھائی تجربہ آپ نے ملٹی پلائی بائی ٹو کرنے کی کوشش کی ہے لمحہ فکری عبدالحبی جانے کی تیاری ہے دادا بننے کے بعد تو ویسے بھی انسان کو آخرت لپیٹے نہیں لمحہ فکری ہے آپ کو آخر آپ کو دیکھ کر کیوں لگے گا پہلے چالیس سال کا تھا میں نے پچپن ساٹھ سال کا یار میں ہی کو ملا چاروں سوال کیا تھا میں نے آپ کو خالی بھائی پچپن سال کا لگا تو برابر والا تو کچھ پچہتر میرے سے بڑے چلو میں یہ کہہ دیتا ہوں سر ٹھیک ہے سورج کی عمر جو ہے وہ مجھ سے زیادہ ہے تو پچہتر سال کی کال شاید آ جائے گی چلے بہرحال آپ کی مرضی اور آج ہائی اوپن فورم آپ کال کر سکتے ہیں اگلی کال دیجیے بھائی ٹھیک ہے ویسے ان کا نمبر نوٹ کر لینا سر ماشاء اللہ ہوں گے جائزہ ضرور لے گا بیٹے کو آٹھ تک گئے ہیں مسئلہ ہی کوئی نہیں آپ کو آپ اس سے بڑے عمر میں چلیں بھائی اگلی کال میں نہیں پریشان کن کال ہے مگر میں لگتا ہوں دے رہے وہ کیا یہ نفسیاتی چیز ہے کس اب تین بندے مقرر کر دیں کو مجھے یاد ہے کا مجھے آپ کا مدری پور یاد ہے ذرا بتائے بتائیں تھوڑی دیر کے بعد دوسرا ہیں کافی پریشان لگ رہے ہو اب وہ بےچارا آدھا تو ٹوٹ جائے گا نا تیسرے آ کے بول دیا نا یار بہت پریشان ہے اب وہ نہیں پریشان ہے آپ مل کے مجھے تینوں ساٹھ سال کا بنا ہی دیں گے کوئی بات نہیں بھائی منظور ہے میں خالی آئینے میں جا کے پوچھنا ہے نظر آ رہا ہوں آئینے میں دیکھنے کی ضرورت کیا سامنے نظر آ رہا ہوں کون بندہ ہے یار کال کرا کوئی اور کال نہیں چلا ماشاء اللہ سلسلہ ذاتی تجربہ بہت اچھا ہے اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اپنی لائف میں بھی تو ابولا مفتی صاحب دعوت القاطم سوال یہ تھا کہ مفتی صاحب آپ نے جنان کے حوالے سے کلام فرما رہے تھے تو قرآن کے حوالے سے تو ہوگا اسی طرح سنت یعنی احادیث طیبہ بخاری کی یا مسلم کی ان کی شروحات وغیرہ سے بھی اگر کچھ ہو جائے تو یہ بھی نوازش ہوگی اس حوالے سے ان کی ذہن ہے تو والے ذرا فرما دیں فرما فرمائیں گے وہ ارادہ تو ہے اس حوالے سے مم. اور انشاءاللہ یہ سیرت الانبیاء والا کام مکمل ہو جائے اس کے بعد وہ مختصر تفسیر والا جو آپ نے کہا نا وہ بہت زیادہ مم. ذہن کے اندر ہے اور اس کے بعد پھر ان حدیث کی طرف کر دوں ماشاء اللہ سیرات جنان کا مختصر مطالعہ کرتے نا تو اس میں یہ بھی ہے کہ کئی ایسی حدیثیں ہیں جن کی شروعات لڈی اس میں موجود ہے یہ تفصیل یہ تفسیر ہے قرآن جو ہے اس کو دیکھیں تو قرآن کریم کی اس میں تفسیر تو ہے اور وہی اصل اس کا وہ ہے لیکن کئی حدیثیں آپ کو اس میں ملیں گی جن کی آگے وضاحت نکل ہے تو حدیث کی شروعات جیسا اللہ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے جو فتح رضویہ ہیں اس فتح رضویہ میں کئی قرآن کریم کی آیات کی تفسیر موجود ہے ستاوا ردویہ شریف میں اعلیٰ حضرت علی رحمان نے جو تفسیر بیان کی ہے نا اس پہ جدا گانا تین, تین جلدوں کے اندر تفسیر جلدے موجود ہے جو حدیثیں بیان کی ہیں ان پر جدا گانا حدیثوں کی سات جلدوں میں اور تین جلدوں میں کتابیں موجود ہیں کتنا اعلیٰ حضرت کی کتابوں سے سیرت کو الگ, اس سے الگ, طرح الگ سیرت کو الگ لگ لگ لگ کر کے بھی مصطفیٰ جانب کتابیں ہیں کیا بات ہے کی اگلی کال دیجیے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ و رحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد, محمد, محمد, محمد شہبازی خان سے عرض کر رہا ہوں مفتی قاسم صاحب کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ مرشد کریم کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے کہ آپ اتنے بڑے مفصر ہیں شیخ العدیثیر ہیں کیا آپ کو بھی مرشد کا فیض ملا ہے یا آپ کو ان کی حاجت ہے یا آپ اس سے مستغنی ہو گئے ہیں؟ اس کا جواب احساس ارے بھائی آج سوال کرنے کی اجازت دی ہے تو پوچھ لیا میں دیکھیں دیکھیے منشی سے مستغنی ہونا تو جہالت بھی ہے حماقت بھی ہے اور وجہ دلالت بھی ہوتی ہے یعنی گمراہ ہونے کی وجہ بھی ہوتی ہے اور یہ تو کبھی سوچنا بھی نہیں چاہیے اگر ذہن میں خیال بھی آئے تو شیطانی وسوسہ ہے اور الحمدللہ میرے اوپر یہ اللہ تعالی کا فضل ہے کہ میرے ذہن میں شاید بلکہ غالباً زندگی میں کبھی ایک لمحے کے لیے بھی ایسا خیال بھی نہیں آیا ہوگا میرے سنہ سے مستغنی ہونے کا شائڈ ملے جیسے بعض کا کئی مساوس یا حالات ایسے, حالات ایسے ہو جاتے ہیں لیکن الحمد میری جس کو کمٹمنٹ کہیں ارادت کہیں عقیدت کہیں الحمد پہلے دن سے زیادہ ہے مجھے میرے ساتھ اللہ تعالی کا یہ فضل ہے ایک جذباتی وابستگی ہوتی ہے اور ایک عقلی وابستگی ہوتی ہے اچھا بعد اقتدار یہ ہوتی ہے کہ عقلی وابستگی ہو نا تو جذبات بعد اوقات اس کے برخلاف ایسے آ جاتے ہیں کہ آدمی کی عقل کے سارے وہ دلائل کو توڑ دیتے ہیں کا اکاط جذباتی وابستگی ہوتی ہے تو عقل اس کو ایسی پٹی پڑا دیتی ہے کہ وہ جذبات فرائی میں ہو جاتے ہیں میری الحمدللہ دونوں اعتبار صحیح ہے تو مجھے جو ہے نا وہ ڈبل وابستگی یوں ہے کہ میں صرف یوں نہیں کہ میرے جذباتی ہی ہیں میری عقل کے اعتبار سے بھی میری جو ایک رجحان ہے ایک انکلائن ہے میرا وہ امیر علیہ سنت کی طرف ہے اور میں امیر علیہ سنت کو بہت سے ڈفرینٹ پہلوؤں سے دیکھتا ہوں بلکہ میں کئی مرتبہ میں نے بیان بھی کیا کہ جیسے امیر علیہ سنت کی سنت پر عمل کے اعتبار سے جو ہم موضوع لیتے ہیں تو اس میں جیسے ایک ظاہری اعتبار سے جو سنتیں ان پر بات ہوتی ہے بلکہ نبی پاک عصلاۃ وسلام کی سنتوں کی بھی جب ایک لسٹ بناتے ہیں فہرست بیان کرتے ہیں تو اس میں بھی معمولات کی سنتیں عبادات کی سنتیں آتی ہیں۔ لیکن نبی پاک علیہ صلاحت والام کے جو مبارک رویے کی سنتیں ہیں جو جس کو ہم اخلاق حسنا کے جنرل ورڈ کے اندر تو نہیں لیتے ہیں لیکن تھوڑا سا ان ڈیٹیل کریں نا اسے اس کی بڑی حاجت ہوتی جیسے مختصر الفاظ کے اندر بہت سے بزرگان نے دین نہیں امام غزالی رحمتہ اللہ نبی پاک علیہ سلات کے اخلاق کے قریب میں اب وہ ایک صفحہ ہے اس صفحے کے اندر کیا کہ نبی پاک علیہ السلاۃ والسلام کے قریب جو آپ کو پہلی مرتبہ دیکھتا وہ روب میں آ جاتا مرعوب ہوتا نا اس کے دل پہ ایک ہیبت آ رہی ہوتی لیکن جب کچھ عرصہ قریب رہتا تو وہ یہ سمجھتا کہ شاید سب سے زیادہ میں ہی قریب ہوں ملاقات کرتا تو نبی پاک علیہ سلاۃ والسلام اس کا ہاتھ نہیں جھٹکتے وہ خود ہی اپنے ہاتھ کو پیچھے کر لیتے اگر وہ بات کرنے کے لیے آگے ہوتا تو نبی اباک علیہ سلاۃ وسلم توجہ سے اس کی بات سنتا یہ وہ چیزیں جن کا تعلق اصل تعبیر کے اعتبار سے تو اسوائے حسانہ کے ساتھ اور اخلاق حسانہ کے ساتھ لیکن یہ بذاتیں خود سنتیں ہیں یہ بذاتیں خود سنتیں ہیں کہ ایسا کردار ایسا رویہ ایسا انداز ہو کہ ایک آدمی آپ کی عظمت کو سن کر آپ کے پاس آئے تو پہلی مرتبہ اس کے اوپر ہے بتاری ہو لیکن جب اس کے بعد قریب آئے تو وہ اتنا قریب اپنے آپ کو محسوس کرے کہ شاید میں ہی سب سے زیادہ قریب اب امیر سنت کا معاملہ یہی ہے کہ نگرانی شور اپنے اعتبار سے سمجھتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ قریب ہوں میں اپنے اعتبار سے سمجھتا ہوں کہ میں میں بہت قریب ہوں آپ اپنے اعتبار سے سمجھتے ہیں یہ اپنے اعتبار سے علی رضا بھائی اپنے اعتبار سے سمجھتے ہوں گے تفیل بھائی اپنے اعتبار سے سمجھتے ہوں گے فضیل بھائی وہ مدنی کورس والے وہ اپنے اعتبار سے سمجھتے ہوں گے اب یہ کیا یونیک چیز ہے کہ ایسا ہوتا نہیں ہے ایک آدمی اگر میں آپ کے قریب ہوں نا تو پھر میں ہی آپ کے زیادہ قریب ہوں دوسرا ایسا نہیں سوچے گا جگہ نہیں جگہ نہیں بندی اس کے لیے لیکن امیر علیہ سنت کا طرز عمل ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ کے جتنا قریب ہو وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں پتا نہیں کس اس میں آگے ہوں نا دائرے کے اندر تو میں اتنا زیادہ قریب ہوں تو عقلی اعتبار سے بھی یہی الحمد للہ ہے اور پھر دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بچپن کے اندر جس کے دل میں جس کی محبت عقیدہ دل میں بیٹھ جائے نا وہ بڑی ایک پائیدار ہوتی ہے تو ہم چونکہ الحمد للہ بچپن سے ہی ماشاء اللہ کے اعتبار سے سنت کے اعتبار سے روحانیت کے اعتبار سے ولایت کے اعتبار سے پیری مریدی کے اعتبار سے دین کی خدمت کے اعتبار سے اور نکی کی دعوت کے اعتبار سے علماء سے محبت سے اعتبار سے دین سیکھنے سکھانے کے اعتبار سے یہ وہ ساری چیزیں کہ جو ایک ایک خوبی کو جدا گانا لے کر آدمی کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے تو پیری مریدی والی محبت جو ہے وہ اپنی جگہ سٹینڈ کرتی ہے بقیہ جو محبتیں وہ اپنی جگہ سٹینڈ کرتی ہیں پھر اہل علم کے اعتبار سے بعضوں کا تو ان کے کچھ رجحانات اپنے ہوتے ہیں شریعت کی پاسداری کو وہ دیکھتے ہیں علم سے محبت و رغبت کو دیکھتے ہیں علماء سے حسن سلوک کو دیکھتے ہیں علماء کی قدر کرنے کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو اب ہم اس زویے کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو اس کے تو سارے میں پرسنلی تجربات ہوتے ہیں ہم رات کے 12 بجے ایک بجے دو بجے یعنی مجھے کم از کم ایسا کوئی کسی قسم کا ایسا جو وہ کفیئر کوئی ڈر نہیں ہوتا کہ میں رات کے دو بجے بھی اگر امیر علیہ سنت سے رابطہ کرنا چاہوں تو مجھے یہ ہوگا کہ یار امیر سنت فرمائیں گے اور ٹائم بھی دیکھ لیا کرو بھائی ایسا نہیں ہے. مجھے پتا ہے کہ مجھے میرا رابطہ ہو ہی جائے گا واشاپ اور اس کے پیچھے وہی امیر علیہ سنت کی جو دعوت اسلامی اور دعوت اسلامی کے مفاد کے ساتھ محبت ہیں جو اہل علم کے ساتھ محبت ہے وہ, وہ جو ہے نا وہ اس کے اندر وہ اتنی کھلی ہوئی ہے اتنی واضح نمایاں ہے کہ جس میں کسی قسم کا کوئی ڈر خدشہ رہتا ہے مجھے جیسے مرتبہ فرمایا آپ کی ہمیشہ کی دعوت ہے <تصفح> ایک میں ایک مرتبہ میں میں ملاقات کے لیے جاتا تھا میں کھانے کے بعد جاتا تھا تو میرے سو فرمایا کہ آپ پہلے آ جائیں تو ذرا زیادہ وہ بن بنائے کھانے پہ آنا جانا تھوڑا سا عجیب لگ نے فرمایا آپ کو ہمیشہ کے لیے دعوت میں بھی آپ آنا چاہیے دعوت مل گئی کیا بہت محبت بہت محبت ہے کال آنے کی برکت سے کتنی ساری ہمیں مزید مدنی پھول مل گئے اور ہمیں بھی امیر علیہ سنت سے کس قدر پیار اور رکھی تھی چاہیے اور چلیں جناب اگلی کال دیجیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السّلام و اللہ وبرکاتہ زیرک قط یو کے شہر لسٹر سے ارض گزار ہوں سلسلہ ذاتی ایکسپیرینس کی وساطت سے میں مدنی چینل کے تمام ناظرین کو عید مبارک کہتا ہوں ماشد. اس وقت الحمد للہ مفتی صاحب کے مدنی پھولوں سے مستفیض ہو رہے ہیں میرا الحمد للہ مفتی صاحب کے ساتھ کچھ بہت ہی مختصر وقت گزرا ہے جب یہ چند سال پہلے نگران شورا کے ساتھ یو کے دورے پر آئے تھے اور اس بڑے مختصر وقت میں مجھے یہ معلوم ہوا کہ مفتی صاحب دینی کتب کے علاوہ کافی سارے جہ دنیاوی علوم کے اعتبار سے بھی علم رکھتے ہیں بالخصوص نفسیات کے حوالے سے تو میرا سوال مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ ہے کہ آپ کن کن دنیاوی علوم میں دلچسپی رکھتے ہیں اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جب نجی طور پر آپ سے گفتگو ہو تو واقعی پتہ چلتا ہے کہ آپ یقیناً دنیاوی علوم پر بھی کافی مہارت رکھتے ہیں لیکن جب مدنی چینل پہ آپ گفتگو کرتے ہیں تو وہ جو ہے وہ پیورلی دینی اعتبار سے ہوتی ہے تو اس کی کیا وجہ ہے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام پڑھنے کا شوق ہے اصل تو یہ ہے جی اور پڑھنے کے اندر یوں ہوتا ہے کہ عام طور پر نیت یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی علم کو ہم اپنے دعوت اسلامی کے جو ہے وہ کام کے لیے کیسے استعمال کر سکتے ہیں اب جیسے مدنی چینل پہ آنا ہوتا ہے اس میں نفسیات کی کتابوں کا یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ بہت ساری اسلامی احکام ان کی ایک نفسیاتی تعبیر جو ہے وہ بڑی موثر ثابت ہوتی ہے. Hmm. تو مجھے تو زیادہ تر شوق اسی وجہ سے ہے بچپن میں جب شروع کیا تھا تو ایک صرف دلچسپی کے اعتبار سے کہ بڑے مزے چیزیں اس میں لکھی ہیں دوست بنانے کا طریقہ تو جناب دوست بننے کا طریقہ اور خوشگوار زندگی اس وقت تو ایک اس میں اسی اعتبار سے پڑھا لیکن اب جب پڑھتے ہیں تو اب پڑھنے کے اندر ایک بہت بڑا نقطۂ نظر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے دین اسلام کی کس چیز کون سی چیز اس کے قریب ہے اور کس چیز سے یہ اخذ کیا جا سکتا ہے تو میں الحمدللہ اب تو میں اس نتیجے تک پہنچا ہوں کہ نفسیات کی اگر وہ صحیح چیز ہوگی نا الٹی چیزیں بہت ہوتی لیکن صحیح چیز ہوگی نا وہ ایسی نہیں ہو سکتی کہ جس میں کوئی اسلامی حکم اس کے پیچھے موجود نہیں ہوگا جس سے وہ اخذ کیا جائے گا یہ صبر شکر ہم ایک اتنی عام ہماری اصطلاحات ہیں ان کے اوپر جب ہم کلام کرتے تو کیونکہ ہم بہت دینی رنگ کے اندر قرآن و حدیث کی روشنی میں بات کرتے ہیں اور ہمارے لیے وہی کافی ہے ہم الحمدللہ مسلمان ہیں مسلمان کے لیے اللہ رسول کے فرمان کے بعد آگے کسی دلیل اور تشریح و توضیح کی حاجت نہیں ہوتی لیکن اسی صبر کے اوپر یعنی پیشنس سیلف کنٹرول کے نام سے اس پہ اتنی اتنی موٹی کتابیں آپ صبر کیسے کریں اور صبر کن مواقع پہ کرنا پڑتا ہے اس کے فوائد کیا ہیں اچھا غصے پہ قابو پانا غصے پہ قابو پانے کے اوپر اتنی کتابیں, اتنی کتابیں. لیکن ہمارے تو کی بیسکس کے اندر ہیں ہمارے تو کی بیسکس کے اندر ہیں نانی نا صحب المحسن اب بعض اوقات پوری پوری کتاب جو ہے وہ کسی ایک ٹاپک پہ ہوتی ہے لیکن وہ قرآن پاک کے کسی ایک حکم کی تشریح و تعبیر ہی وہ ہوتی ہے جیسے ایک اس وقت کا بڑا اصول ہے وہ ہے کہ آپ روشن پہلو پوزیٹو تھنکنگ پوزیٹو تھنکنگ ایک بہت بڑا ٹاپک کے طور پہ لیا جاتا ہے اور زندگی گزارنے کا بہترین اصول اسے قرار دیا جاتا ہے کہ آپ بہتر سوچیں مثبت سوچیں بجائے اس کے کیا منفی سوچیں آپ نیچے کیچڑ دیکھیں اس کی جگہ اوپر ستارے ہی دیکھ لیں آپ نے اگر سلاخوں سے باہر دیکھنا ہے تو سلاخوں سے باہر آپ کو ستارے بھی نظر آ سکتے اور آپ کو باہر کا کیچڑ بھی نظر آ سکتا ہے آپ کیچڑ کی جگہ ستارے دیکھ لیں کو گلاس آدھا بھرا ہوا بھی نظر آ سکتا ہے اور اس کا اوپر والا حصہ خالی بھی نظر آ سکتا اب خالی والے کی جگہ بھرے ہوئے کی طرف ذرا توجہ کریں وہ پازیٹیو ہے اوپر والا نگیٹو اب یہ جو اصول ہے یہ قرآن پاک کی کتنی واضح آیت مبارکہ موجود ہے ان مال اس یوس رن ان نا مال بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے بے شک تنگی کے ساتھ آسانی کہ جہاں تنگی ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی آسانی والا پہلو بھی ساتھ موجود ہوتا ہے اس کے پیچھے آ جاتا ہے یا فرمایا کہ اصا انتبو شیم و ش وہ آسان تو شبوش و خیرال ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو لیکن اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے تو بہت ساری چیزوں کو ہم زندگی میں ناپسند کرتے لیکن بہتری انہیں کے اندر ہوتی ہے تو نفسیات پڑھنے کا جو ہے نا وہ اب تو یہی اب تو مقصد واحد یہی ہوتا ہے مم. کہ قرآن پاک کی تشریح میں احادیث مبارکہ کے اندر اس کو کیسے لایا جائے جا. باقی یہ کہ سلسلوں کے اندر اس کا بیان کرنا تو سلسلوں میں بیان تو میں کرتا ہوں تفسیر کے اندر بھی ہے تفسیر صلات الجنان کے اندر بالکل پہلے پارے سے آخری پارے تک ڈیلیبریٹلی میں نے اس چیز کو ساتھ رکھ کے بیان کیا ہوا ہے اور आ یہ आ چیزیں आ موجود ہیں لیکن وہ یہ ہوتا ہے کہ اس پرٹیکولرلی ہم ہیڈنگ نہیں نہ دیتے کہ یہاں سے نفسیات کی بحث شروع ہو رہی ہے یہاں سے فلاں ہو رہا ہے پڑھنے والا جس کا اس طرح کا ذوق ہے وہ سنتے ہوئے سمجھ لیتا ہے کہ یہ وہ چیزیں آ رہی ہیں بولنے کے اندر بھی یہی ہوتا ہے ہاں یہ ہے بلکہ فیضان قرآن جو خالص تفسیر کا سلسلہ ہے اس کے اندر بھی وہ نفسیات والی چیزیں میں بیان کرتا ہوں لیکن اس میں چونکہ دوسرے ٹاپک کو زیادہ چلانا ہوتا ہے اس لیے وہ زیادہ چلتا ہے ورنہ ویسے تو میرا دین ہے کہ خوشگوار زندگی کے نام سے ایک سلسلہ ہو اور اس میں یہی قرآن پاک کی آیات اور جدید نفسیات اس دون ان دونوں کو ساتھ رکھے لے کے جتنے اس طرح کے رولس ہیں ان میں ایک ایک کو پورا پہلے تو جو اس کے اسکالرز ہیں جو نفسیات سائیکولوجسٹ ہیں ان کے اعتبار سے بیان کیا جائے اور پھر اس کو کیا بات یہ خوشخبری اللہ جلد مل جائے کیا ون آف امیزنگ سلسلہ ہوگا مفتی صاحب یو کے کی بات چلی ہے ڈاکٹر زیرت صاحب کی کال بھی تھی میں نے دیکھا ہے آپ سال میں ایک بار یو کے تشریف لے جاتے ہیں اس کے پیچھے کیا ریزن ہے کہ آپ کو میں نے دیکھا ہے دو تین سالوں سے آپ کنٹینیو جا رہے ہیں تو اس کے پیچھے بھی کوئی اچھی سی وجہ ہوگی کوئی ذاتی تجربہ ہوگا ویسے تو تنظیمی ہی آپ کا وہاں پر بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں لیکن بعض اوقات بہت ساری مصروفی آتے ہیں لیکن آپ یو کے جاتے ہیں تو کیا وہاں جامعت المدینہ کے لیے اپنی انگلش کو مزید امپروو کرنا یا کیا اس کے پیچھے آپ انگلش بھی فیکچر ہوتا ہے لیکن مجھے زیادہ تر یہ رہا دیکھا یہ ہے کہ کسی کسی چیز کو اگر آپ شروع سے سنبھال لیں وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ پہلی اینٹ سیدھی ہے تو ساری دیوار سیدھی ہے پہلی اینٹ ٹیڑی ہو جائے نا تو ساری دیوار یوں ہی جائے گی थे خشتے اول نہ کچ تاسوریہ میر اوت دیوار کچھ شیخ ساد رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے ترجمہ بھی بتا دیں کہ میمار بنانے والا اگر پہلی اینٹ کو ٹیڑا رکھ دے گا نا تو وہ دیوار سریہ تک لے جائیں بھلے ستاروں تک لے جائیں وہ ٹیڑی ہی جائے گی تو مجھے پہلی مرتبہ جاتے ہوئے بھی یہ تھا کہ وہاں جو جامعات المدینہ شروع ہوا ان کا انوارمنٹ اور ان کا جو اپنا ان کی لائف کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ پاکستان سے ڈفرینٹ ہے اگر شروع سے ہی ان کو صحیح ڈائریکشن دے دی, دی جائے عالم بننے کے اعتبار سے علم کو استعمال کے اعتبار سے تو یہ آئندہ یہ, یہی طلبہ دعوت اسلامی کے لیے اسلام کے لیے بہت زیادہ مفید ہوں گے ورنہ وہاں کے ماحول سے یوں تو اویئرنیس تھی کہ ہم جب وہ نیٹ سے پڑھتے رہتے ہیں حالات کیا ہیں تو ایک یہ چیز تھی تو اسی لیے زیادہ تھا کہ وہاں کے طلبہ کی تربیت کے اندر جو ہے نا شروع سے یہ ایک چیز شامل ہو جائے ان کو پتا چل جائے ہمارا مقاصد کیا ہے ابھی لاسٹ ٹائم جب میں گیا تھا دورہ حدیث شریف کا دورہ حدیث ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ حدیث کی روشنی میں جتنا آپ سمجھا سکتے ہیں نا اتنا پورے درس نظام میں نہیں سمجھایا جاتا کیونکہ دورہ حدیث کے اندر احادیث ہیں اور احادیث کے اندر وہ لازمی طور پہ بخاری شریف کا باب ہوتا ہے کتاب المان ایمان کیا ہے ایمان کی تکمیل ایمان ایمان کامل ایمان کیا ہے تو چونکہ یہ چیزیں ہوتی ہیں نا تو میں شروع سال کے اندر بطور خاص اس لیے گیا تھا کہ اب انہوں نے درس سے فارغ ماشاء اللہ اب انہوں نے پریکٹیکل لائف میں آنا عملی زندگی میں آنا اب اگر ان کو بتا دیا جائے گا نا کہ دیکھیں فارغ ہو کہ آپ نے یہ کرنا یہ نہیں کرنا اس انداز میں چلنا اس انداز میں نہیں چلنا تو آ, یہ زیادہ بہتر ہوگا پھر کے مقام بہت خوبصورتوں کے ساتھ تشریف لے گئے اور ماشاءاللہ اللہ آپ کو بتاتا چلوں کہ دستار فضیلت جس طرح میں نے بتایا کہ اگلی منگل کو پاکستان میں ہو رہا ہے اگلے ہی چند دنوں میں انشاءاللہ یو کے میں بھی دستار فضیلت ہو رہا ہے یعنی پہلا بیچ ہمارا جامعت المدینہ کا یو کے سے فارغ ہو رہے ہیں جس میں انگلش بولنے والے علماء فارغ ہو رہے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس دور حدیث کے کئی طلبہ ابھی سے جامع المدینہ کے بھی ہو چکے ہیں اور ماشاء وہاں تدریس بھی شروع کر چکے ہیں تو یہ بھی دعوت اسلامی ایک بہت زبردست اچیومنٹ ہے اللہ خوش رکھے ان تمام اسلامی بھائیوں کو ساتذہ کو علما کو مفتی صاحب کو ان سب نے کہوشیں کی اور آج یہ یو کے اور یو کے کی بولی بولنے والے ماشاء اللہ علماء ہمارے پاس تیار ہو گئے اور اب ان مزید یہ سلسلہ آگے رہے گا اور کال شامل کرتے ہیں نگرانی شورا کے کچھ ذاتی تجربات بھی ہم نے پوچھنے ابھی کچھ تجربہ کیا ہے انہوں نے نیا نیا ابھی وہ بھی پوچھیں گے لیکن ابھی تو سر میں نہ ہمیں دیکھا تھا تو بچے بھیج دیے گئے تجربات لیں پھر آپ کی میرا حاضر ہے میں محمد عادد اثاری ہند پالگر مفتی صاحب کا عمر جو ہے 32 ٹو ایئر عبد الحیف بھائی کا عمر خرید جو ہے فورٹی ٹو ایئر اور نگرانے سورا کا فورٹی ایٹ ایئر اور hmm. سے hmm. جو رکنیش سورا بتری ورما حاجی ستاہر بھائی کا عمر لگ بھگ تھرٹی فائیو ایئر تھرٹی صاحب آپ سے بھی اصل میں برسوں کو دیکھ کے بھی اندازہ لگا نہیں مفتی صاحب میں خرچ کرتا ہوں یہ شاید ہو سکتا ہے یہ وہ ہوں گے جنہوں نے ہم سے ہماری عمریں کبھی سنی ہوں گی یہاں سن کر تو انہوں نے صحیح بتایا وہ جو کال آئی تھی نا وہ دیکھ کر آگے لگتا ہے کتنے سال آپ بھولے ہی نہیں اس کال کو نہیں میں ایک بات کر رہا ہوں تو خبریں سادک اور کیا سے بھی نہیں پتا یہ دو تین سال تک آپ چلائیں گے کوئی بات نہیں ابھی ایک اور کال دیتی دو تین سال کے بعد وہ بے چارہ تیرے سڑک فون دے گا تو کیا ہوگا یہ والے سے ہی بات کروں گا میں بعد میں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ و اللہ الحمدللہ مدنی چینل کے تمام سلسلے ہی عید پر جو ہے بہت ہی مدینہ مدینہ رہے اسپیشلی اس سلسلے کا ایک شدت سے دن پر انتظار تھا اور الحمدللہ شروع ہوا ہے تو اس میں مفتی قاسم صاحب کو سب سے پہلے تو سراف جنان کے مکمل ہونے پر مبارکباد اس کی جب پہلی جلدی اور پڑھنا شروع کی تو الحمدللہ ایک تسلی ہوئی کہ الحمدللہ اردو میں کوئی ایسی تفصیل کو پڑھ کے کچھ تشکی ہو سکے الحمد وہ ہاتھوں میں آئی اور الحمد اس کی ساتویں دل کا مطالعہ جاری اور اس کے مکمل ہونے پر دل کو بہت خوشی اور تسلی ہوئی تو مفتی قاسم صاحب کو اس پر مبارکباد بھی دوسرا مفتی قاسم صاحب سے یہ معلوم کرنا چاہوں گا کہ جو ان کا اتوار کو سلسلہ آتا تھا جو بہت ہی اہم اور اس میں بہت کچھ سیکھنے کے مدنی پھول ہوتے تھے الحمدللہ للہ سم الحمد پچھلے کچھ عرصے سے وہ سلسلہ نہیں آ رہا تو اگر شفقت فرمائیں اور اس سلسلے کا بھی دوبارہ کوئی ترکیب بن سکے وہ بھی شروع ہو جائے تو ان شاء سیکھنے کا دوبارہ بے حد موقع ملے گا جی صاحب ایسا سلسلوں کے اندر ایک پرابلم آ جاتا ہے اس کے اندر جیسے انہوں نے کہا نا سلسلوں کے اندر چوائس کرنا بڑا یعنی چوائس بڑی مشکل ہے ٹاپکس اتنے ہیں اہداف اتنے ہیں اچھا جن لوگوں کو ایڈریس کرنا ہے وہ اس قدر ڈفرینٹ یعنی وہ کیٹگری ہے لوگوں کی کہ اب اس میں کیا کیا کریں اب جیسے انہوں نے او, اس کا فیضان اسلام کا حوالہ دیا فیضان اسلام جنرلی اسلام کی تعلیمات ہی جی. اس کے اندر تھی ساری اور دیکھیں اب ایک ابھی دوسرا سلسلہ اس کی جگہ جو میں نے شروع کیا ہے وہ ہے اندھیرے سے اجالے کی طرف اب یہ خاص آج کل جو اسلام کے بارے میں دین کے بارے میں دینی تعلیمات اور شاعر کے اوپر کلام ہوتا ہے اور اس کے بارے میں لوگوں کی ذہن بگاڑنے کا سلسلہ شروع ہے ان کے جوابات کے اعتبار سے اسلام کے اسلامی احکام کی حکمتوں کے اعتبار سے یہ ابھی سی سر شروع کیا اس کی تقریباً دس اپیسوڈ تو ریکارڈ ہو چکے ہیں یہ اس کی جگہ ہے لیکن یہ وہ نہیں ہے جو یہ کہہ رہے ہیں اگر وہ کرنے جائیں تو پھر وہ دوسرا ہوگا موتی صاحب ریکوائرمنٹ ہے سر مجھے بھی اس کا اندازہ جیسے بھی تھوڑی دیر پہلے بات چلی نا کہ وہ اس کا کیا کرتے ہیں فجر کے بعد کا بیان تو جب فجر کے بعد کا بیان جب میں تیاری کرتا تھا نا یہ ذہنی طور پر زیادہ تر تیاری ذہنی طور پر ہوتی ہے سب سے پہلے ذہنی بنے کہ کرنا کیا ہے پھر آدھی میٹر نکالتا ہے اب جب میں وہ ذہنی طور پر تیار کر دو یہ ان بیٹھے ہیں ہزاروں کی تعداد میں مگر ہے لائف اچھا پھر وہ مجھے فیڈ بیک ملتا ہے یار یہ ہم گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں اس کو پتا کیسے چلتا ہے کہ ہم لوگ گھر میں کیا کر رہے ہوتے ہیں یہ کیوں اتنی گھر کی بات بتا رہا ہوتا ہے یہ کیسے تو اس سے وہ حوصلہ افزا اپنی جگہ پر ہے لیکن ایک مبلک کو ڈائریکشن ملتی ہے کہ لوگ گھروں پر بیٹھ کر ہمارے میسج کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی آپ کے بیان کی تیاری کا وہ ایک حصہ بن جاتا ہے کہ میں اب بیان تو کروں گا اب یہاں سے زیادہ شاید گھروں پر سن رہے ہوں گے وہ فیملیز بیٹھی ہوئی ہیں اس میں بچیاں بھی ہیں بچے بھی ہیں تو میاں بھی, بھی, بھی ہیں تو ماں باپ بھی بیٹھے ہوں گے تو اب بیان کو اس طرح کرنا ہے کہ متقفین بھی لیں اچھا پھر مدری مذاکرے میں بھی یہ بیان کم سے کم واہ واہ ہو اور پھر گھر پہ بیٹھے وہ کو بھی پتا چلے گا بھائی ہمارے لیے بھی کچھ بیان ہو رہا ہے اور جب اس کی تیاری کر کے آتے تو پھر مثالی معاشرہ ایک الگ تھا کہ اس میں روزانہ کا ایک نیا موضوع دینا ہے اور وہ موضوع فجر والے موضوع سے ڈفرینٹ ہونا چاہیے اس کے سننے دیکھنے والے الگ اور وہ اس سے زیادہ تسلی بخش ٹائم ہوتا تھا کہ آدمی فارغ ہو کر گھر پہ بیٹھ کر دے گا چاہے اس کو آڈینس نہیں ہے اس میں ویورز ہیں تو یہ جو آپ نے فرمایا نا یہ واقعی ایک ہے اچھا جب ہفتے میں تین شروع کر دیں اصل میں نہیں میں آپ کو مفتی صاحب روشنی سے اندھیرے سے اجالے کی طرف اب یہ آپ ریکارڈ دے رہے ہیں میرا تجربہ یہ ہے ذاتی تجربے کی بات کرنی نا میرا تجربہ ہے مجھے ریکارڈ سے زیادہ لائیو میں زیادہ تسلی ہوتی ہے اس کی دو بات ہوتی ہے ایک تو اور تب جب ہاتھوں ہاتھ کالس آتی ہیں نا افیس صاحب کالس لینے کی بھی کچھ وجوہات ہوتی ہیں یعنی پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ ستر ستر کالیں ہم نے ہمارے سلسلوں میں ریسیو کی ہیں اور اس میں جو میکسیمم ہم چلا سکتے ہیں افط صاحب کالس میں اتنی باتیں عوام بیان کرتی ہے لائیو میں ابھی بتا رہے ہیں اس سلسلے کی کال ابھی پچاس سو پر آ چکی ہے ہاں تو اب اچھا ہے یہ بھی آپ کا ذاتی تجربہ نہیں وہ تب ہم چلا بھی نہیں سکتے اتنے کال لیکن مفتی صاحب اتنے لوگ شیئر کرتے ہیں یعنی میں کرتا تھا ایسا کیوں ہوتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے میں اسلامی بھائیوں کی ناظرین کی جو کالس ہوتی تھی نا یہ پوری ڈائریکشن بدلتی تھی اس کے علاوہ اور بھی سلسلے کی ابھی یہ مثالی معاشرے میں بھی اس طرح کی وہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں ہم دعوت دیتے تو اس سے ہم کو ایک نئی جہت ملتی ہے ایک نیا پہلو ملتا ہے تو میں مشورہ نا مفتی صاحب ہوں اور مدری چرن کے نادری نہیں یہ جو سلسلہ ہے نا اندھیرے سے روشنی کی طرف کیونکہ یہ براہ راست دیکھنے والوں کا مزاج ہی الگ ہے ابھی سے آج ہم بیٹھے نا اگر ہم یہ ریکارڈ کر کے چلا دیں نا تو اس میں اور ابھی کے اس میں فرق ہے اور وہ جو کورس ہوتے پھر پیچھے بیٹھے اخبار اسلام بھائی ہوں کہ وہ یہ مطلب پچپنوں ساٹھ والے کال آنر نہ کریں وہ پھر ایسی کال آنر کریں گے جس کا مطلب کہ وہ پینتیس سال والی ہے ہاں موتی صاحب آپ لائو آئے میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں اور میں زیادہ بات بھی نہیں کہوں گا آپ فورٹی منٹس اگر لے لینا مگر ہفتے میں تین دفعہ براہ راست آپ بیٹھ جائیں کیا بات بات <laughs> ایک, بات ایک بات سوال کے لیے آج... میسج کے ذریعے بھی آیا ہے کہ اگر آپ مفتی نہ ہوتے تو آپ کیا بننا پسند آئی مفتی پسند کرتے دیکھیے اگر اپنی سوچ ابھی کی سوچ کے اعتبار سے کہیں تو پھر تو یہی ہوتا کہ بھارت کم از کم باباد اسلامی کے مبلک ضرور ہوتے ماشاء اور اس کے علاوہ پروفیشن کے اعتبار سے تو پھر آدمی کچھ بھی اپنا سکتا ہے ماشاء اللہ چلیں جناب ایک اور کال لیتے ہیں سارے حضرات کو سلام عرض ہے اور پھر دوسری بات آپ سے یہ تھی کہ مفتی صاحب سے جو ہے بے انتہا محبت ہے اور پہلے بھی میں اس کا اظہار کر چکا ہوں تو مفتی صاحب کی قربت کیسے حاصل ہو اور الحمدللہ للہ مفتی صاحب کو دیکھ کے بہت خوشی ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ ان کے عمر میں ان کے علم میں اضافہ فرمائے سلامتی والی صحت و زندگی نصیب فرمائے اور امیر سنت کی محبت اور بڑھائے اللہ تعالیٰ ان کے صدقے کے مجھے بھی امیر سنت کی محبت بہت زیادہ پڑا السلام علیکم ہفتے میں دو دن رکھنے موتی سے عوام ملاقات کیا تین لائسنس لوگ ایسا نہیں مطلب عوام کتنا چاہتے ہیں دیکھیں کتنے قربت ملی گئی اچھا پیسے دے رہے گے ختم تھوڑی ہونا ہے قربت کا طریقہ بتا دیں عوام ہے اس میں ملاقات کے اندر بھی یا ٹائم دینے کے اندر جمعہ کہیں پڑھاتے ہو تو وہاں پڑھنے آ جائیں لوگ کوئی ایسا کوئی طریقہ تو بتایا نا جہاں سے ملاقات آسانی سے ہو قربت مل سکے ابھی تو خیر ایسا کوئی ترکیب نہیں چل رہی مستقبل میں ہو تو دیکھتے ہیں چلے ان مجھے کام ہوتے کاموں میں ڈسٹربینس ہو جاتی ہے اور خاص طور پہ جب یہ علمی کام ہو نا اس میں بہرحال جو اس طرح کا کرنے والا ہوتا ہے نا اس کو یکسوئی اسے خلوت اس طرح کا ہوتا ہے لیکن بہرحال ان کی ڈیمانڈ اپنی جگہ درست ہے اور ہونا یہی محبت ہونا یہی چاہیے محمد آصف اختاری کولمبو سے ان کا میسج ہے ون آف دا بیسٹ پروگرام ان مدنی چینل الحمدللہ اللہ نو ڈاؤٹ ذاتی تجربات سمپلی لونگ اٹ ماشاءاللہ اللہ رزاک اللہ خیر بہت شکریہ آصف بھائی آپ کی اپریسیشن کا ایک اور کال شامل کرتے ماشاءاللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام و رحمتہ وبرکاتہ مفتی صاحب کی پاگاہ میوز ہے کہ آپ نے اتنی طویل تفصیل سراۃ الجینان لکھی اسے لکھنے کے لیے آپ کتنا وقت دیتے تھے یہ عرض جی انشاءاللہ اس کا جواب لیتے ہیں یہاں الحمد للہ ربی العالمین آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے صورت الحضاف کی سراۃ الجینان سے ترجمہ اور تفصیل پڑھا پڑھ کر کے دل باغ باغ ہو گیا اور میں کافی رویا بھی اور اس کی برکتیں اتنی زیادہ جو ہے میں نے سوچا کہ پہلے میں نہیں کیوں نہیں اس کو سبحان تو اللہ تعالیٰ قاسم صاحب کو سلامت رکھے آمین اور نظر صورت کو میرت منت کی برکتوں سے یہ کام مکمل ہوا اور اس سے الحمد للہ مخلوق خدا بہت فائدہ اٹھائے گی تمام اسلامی بھائیوں سے میری یہ التماس ہے کہ وہ ضرور بے ضرور اس ترجمے کو اور تفصیل کو مکمل پڑے انشاءاللہ شاء اللہ رحمان اس کے خوف خدا اس کے رسول اور کلتوں کی خدمت کرنے کا رحمان ذہن بنے گا ما ما ماشاء اللہ کیا بات کیا, بات بات بات کیا بات بات ہے؟ اگلی کال دیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ رضوان علی شاہ تاری یونان کے شہر سے رہا ہوں الحمد اللہ آپ کی گفتگو سن رہے ہیں اور بہت زیادہ لطف حاصل ہو رہا ہے علم بھی حاصل ہو رہا ہے مفتی صاحب کی بارگاہ میں سب سے پہلے تو عید مبارک اور ساتھ میں جو ہے یہ سیرات الجنان جو تفصیل مکمل ہوئی ہے اس کی بھی بہت زیادہ مبارک بات پیش کرتا ہوں تو پوچھنا یہ تھا مفتی صاحب کی بارگاہ میں کہ کیا آپ جو ہے یہ سیرات الجنان جو اردو میں لکھی گئی ہے تو اس طرح جو ہے کوئی انگلش میں بھی تفسیر لکھیں گے یا اس حوالے سے آپ کا کیا ارادہ ہے جب آگے فرما دیجیے جزاک اللہ خیر ماشاء اللہ جی اگلی کال دیجیے گا مفتی قسم صاحب طبیلہ برکات منگالیا سے یہ سوال ہے کہ سرات الجنان کی جو تفسیر ہے اس کا ہندی ترجمہ کیا ہوگا کب تشریف لائے گا جواب ارشاد دیجیے ہندی انگلش اگلی کال دیجیے میں عمران صاحب سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے سمت سے ملاقات کرنے کوئی کا کوئی شارٹ کٹ طریقہ ہے جو میری المت سے ملاقات کی جا سکے شارٹ کٹ طریقہ چلیں مفتی صاحب کتنا وقت دیتے تھے آپ الجدان لکھنے میں روزانہ دیکھیے اس میں دو چیزیں تھیں ایک مطالعہ اور ایک تحریر ٹھیک ہے تحریر جو ہے وہ تو میرا تقریباً دو سے تین گھنٹے کا کام تھا اسی کے اندر اس کی ترتیب ہاتھ سے لکھتے تھے یا ٹائپوز کمپوز کرتے ہم اور بقیہ جو مطالعہ ہے مطالعے کے لیے میرا رات کا وقت تھا یا دن کے اوقات کے اندر بھی تھا اور اس کی پھر کوئی ٹائم لمٹ نہیں کبھی زیادہ اوقات ایک پارا جیسے ایک پارے کی جب تفسیر لکھنی ہے تو میری عادت یہ نہیں تھی کہ ایک رکو کو مختلف جگہوں سے پڑھا اور پھر لکھا میں ایک پورا پارا ہی پڑھتا تھا اچھا مختلف تفسیروں سے پارا پڑھ لیا اس کے جو پوائنٹس ہیں وہ لکھ لیے ذہن میں یاد رکھے اب اس کے بعد جو لکھا ہوا ہے اب پھر اس کے اوپر کام شروع تو لکھنے کا جو ہے وہ تو اس میں تو دو سے تین گھنٹے میکسمم لگتے تھے پڑھنے کا جو کام ہے پھر وہ سکتے تھے یہ انگلش میں بھی لکھنے کا ارادہ ہے انگلش ترجمے کا نگرانی شورا نے تو شروع میں فرمایا تھا کہ سرات الجین پوری کی پوری انگلش میں ٹرانسلیٹ ہو جائے لیکن بڑا کام ہے دس جلدوں کا انگلیش ٹرانسلیشن اتنا آسانی ہوتا تراجم والے جانتے ہیں کہ سی کتاب کو ترجمہ کرنا کتنا مشکل کا میٹر بھی سینسٹیو ہوتا ہے اور زیادہ مشکل ہے لیکن بارہ نگرانی شورا پہ ہے یہ ہوا تھا کہ دو ہاں لیکن ارادہ یہ ہے کہ دو جلدوں میں مختصر لکھی کیونکہ وہ جلدی ترجمہ بھی ہو جائے گا اور لوگ اکثریت لوگوں کی جو پڑھنے کی ہے نا وہ بھی ذرا مختصر کو پڑھتے ہیں جلدوں والے پڑھنے والے لوگ بہت خراب ہوں گے انگلش کا تو میں نے یہی عرض کی ہے کہ انشاءاللہ مفتی صاحب کا یہ مختصر تفسیر آ جائے یہ مختصر تفصیل جائے گی نا انشاءاللہ اس کا دنیا کے مختلف زبانوں میں وہ آسان ہو جائے ترجمہ کرانے کا ہمارا ذہن ہے آپ کے لیے ایک سوال آیا ہے عرب امارات سے ہمارے عمران درداش بھائی ہیں کہ آپ مفتی صاحب کی آج بڑی قربتیں لے رہے ہیں اس کی کیا مدری فیس دیں گے قربان چلے جناب قربان جانے والی فیس نہیں چاہیے فیس چاہیے اچھا آپ کو سوال ہوا تھا ابھی کال جائے گی شارٹ کٹ ملاقات کا شارٹ کٹ کوئی اتنا بڑا نہیں اگر پتہ چل جانا کہ امیر سنت ملاقات فرما رہے ہیں سب سے پہلے تو یہ کنفرمیشن ہونا ضروری ہے کہ فلاں ٹائم پر امیر سنت ملاقات کر رہے ہیں اگر یہ کنفرمیشن نہ ہو تو ہرگز ہرگز ملاقات کے لیے امیر سنت کی طرف سفر نہیں ہونا چاہیے ملاقات کے لیے اور جب کنفرمیشن ہو تو پھر یہ پتہ چل جائے گا کہ کم از کم تین دن مدنی قافلے سے شارٹ کٹ زیادہ شارٹ کٹ کیا ہو گیا کے مطابق دن بدنی کافلا سفر کر لیں توکن مجلس سے اور جب ملاقاتیں شروع ہوں ملاقات, ملاقات ہو ابھی فی الحال تو ملاقاتوں کے حوالے سے اتنی مطلب وہ نہیں ہے کم, خود کئی دفعہ بھی سنت بھی اظہار فرما چکے ہیں کمزوری دے آه. ایک آه. میسج آیا ملاقات والوں کو بھی ویسے کچھ اس طرح کی کوئی چیز سمجھا نہیں ہے جو میلسنت کی جی, طبیعت, طبیعت کے حوالے سے فرمائے نا بعد و بعد ملنے والا بہت زیادہ کچھ اور جن میں لے کے آتا ہے اور اس کے بعد بعد کا تو ملاقات ہی نہیں ہوتی ملاقات ہوتی ہے تو پھر وہ کچھ اور ہی توقع کر رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں گلے لگائیں گے نہیں مفتی صاحب میں یہی عرض کروں گا کہ اس وقت میں تو تمام دعوت اسلامی سے بلکہ امیل سنہ سے جتنے ہی محبت کرنے والے ہیں میں سب سے یہی عرض کروں گا کہ ملاقات کے حوالے سے اپنے ذہن کے اندر تبدیلی لائیں کیا ہم آپس میں بیٹھے ہیں یہ ملاقات نہیں ہے ہاتھ ملانا اس کا فرق پڑتا ہے ملاقات اصل میں ہوتا ہے عبد الحبی دیکھیں ہم چونکہ ملتے ہیں نا تو ہمیں اتنا زیادہ اس کا وہ نہیں ہے جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ میں جب مجھے رابطہ کرنا میں ڈر لوں گا مجھے بھی اس کا ہے آپ کو بھی ہم ہے جن کے رابطے نہیں ہوتے نا اور وہ ہے مریت آپ ایک اناؤنسمنٹ اگر کر دیں نا ویسے کہہ رہا ہوں یہ نہیں کہ کر دیں لیکن اگر آپ یہ کر دیں کہ ہم یہ لے لو ملاقات فرمائیں گے جو اپنے شہر سے یا فیضان مدینہ پیدل آئے گا <coughs> تو آپ دیکھیے گا کہ کتنے ہزار چل پڑیں گے کتنے لوگ ہیں جو پیدل ہی چلے گا چل پڑے پیدل چل پڑے مجھے یاد ہے سب جب پہلی ملاقات ہے نا ملے سے میری تو وہ سفر ہی تھا وہ آپ بھی بلکہ آپ بھی چلے حیدارآباد مجھے یاد ہے ایک جگہ راستے میں ہم گوجرے سے یا آگے جو دار السلام ہے وہاں سے اس سے آگے کسی شہر میں جا رہے تھے تو لوگ سائڈوں میں کھڑے تھے دروازہ کھلا ہوا تھا تو ایک بوڑھا سا آدمی جو ہے نا وہ ملاقات کے لیے آگے بڑھا میں یہاں بیٹھا ہوا تھا میں اس طرف بیٹھا ہوا تھا امیر سمت اس طرف اسی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے اب وہ کیونکہ اب سیکورٹی میٹر بھی تھا جلدی بھی تھی اگلے شہر بھی پہنچنا تھا تو ایک شخص نے نا وہ ہمارے جو اسلام میں بیٹھے اس نے دروازہ یو بند کیا تو ایک آدمی وہ جو بوڑھا سا آدمی تھا نا اس کا ہاتھ آ گیا اسی کے اندر اب وہ جو تکلیف اس کی ہوتی ہے چل گیا نا بالکل چھل گیا اس کو اب وہ چھل گیا نا تو لیکن وہ پیچھے بھی ہٹ گیا وہ میں نے ساتھ میرے سونے سے چوٹ لگ گئی تو سر گاڑی نہ رکوا دیکھے روکے اسی کو بلایا اسی بزرگ آدمی کو اور میرا خیال ہے ساٹھ سے اوپر اس کی عمر تھی اور بوڑھا شکل سے بھی بوڑھا لگ رہا تھا اپنی فزیک سے بھی امیر نے ہاتھ ملایا اس نے وہیں پر نہ رقص شروع کر دیا دھوپ دوپہر دو تین بجے کا ٹائم تیز دو اور وہ وہیں پر جو ہے دھمالی شروع کر دی اس نے میری ملاقات ہوگی میری ملاقات ہوگی میری ملاقات اس کو کوئی یاد درد نہیں اس کی جو وہ کھال اتر گئی ہے اسے کوئی یاد نہیں اس کو تکلیف ہے دھوپ ہے گرمی ہے کیا ہے تو لوگوں کے جذبات یہ کیا اس سے بھی آگے ہوں گے اس سے بھی آگے کے جذبات ہو اس لیے میں مطلب ہم یوں ڈائریکٹلی اناؤنس کر دینا یہ بھی نہیں مطلب ہوتا اللہ کرے وہ دن واپس تو اب ظاہر ہے اب اب جو عمر عمر ہے اور جو اس وقت کیفیت ہے تو اس میں ہمیں یہ ذہن ہونا چاہیے ہمیں اپنا ذہن بنانے کے لیے دوسروں کا ذہن بنانے کے اگر میرے والد صاحب کی عمر 67-68 سکسٹی ایئرز ہو تو کیا میں اپنے والد کی ایک ہزار آدمی سے ملاقات کراؤں گا اپنے بارے میں بھی ساڑھے چار سو سے ملاقات ہوئی کم ہو گئی اب خود سوچے ہیں ہمیں لگتا ہے ہمارے ابو کو سڑسٹھ اڑسٹھ سال کی بات تو آرام ہی کرنا چاہیے اچھا یہ مجھے ابھی قرب کا پوچھا تھا نا میرے اصل وجہ ہی پیچھے یہ ہے کہ میں اتنا سے سلام لے کے میں تو پورا ہو جاتا ہوں بدن کی انرجی گئی ہاتھ آباد میں درد کر رہے ہوتے بلکہ دو دن بولا اور آپ تک آپ جاتے نہیں میں یہ کر رہا ہوں کہ ابھی تو آپ کی عادت نہیں تو جو زندگی ملاقات کرتے کرتے گزر گئے ازمش ہوتی ہاں ہزمش ہوتی اب کیا ہوا عید کی نماز میں جو ہمیں پتا تھا خطبہ بھی میرے سورج نے نہیں دیا صحیح ہم وہ امام کہہ دیا تھا کہ جو پھر جس طرح ہم سیڈی اترے جس طرح ہم سیڈی چڑھے پھر جس طرح ہم گھر گئے گھر پہ جس طرح میرے سنت اپنے گھر گئے تو یہ ساری چیزیں چونکہ ہم پریکٹیکلی یہ ذاتی تجربات کی بات کر رہے ہیں اب اتنا ذاتی طور پر مطلب ہم یہ کڑی سے دیکھ رہے ہیں یعنی میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے میرے بیٹے نے پوچھا تھا بغداد نبو آپ نے ملاقات کر لی اوپر جب سب مل عید کی نماز کے بعد میں نے ملاقات نہیں کی کل یہ سوچ کر کہ اگر ایک کی بھی اگر ایک آدمی بھی بولے کہ میں نہیں ملوں گا تو اس شخص کو راحت ہوگی جس جو مل مل کے تھکرائے میرے لیے ملنے میں اتنا وہ نہیں تھا لیکن میں اپنے آپ کو ذہن بنایا کہ یار ان کی راحت کے لے گئے یہ بیٹھ گئے مجھے پتہ کتنی تھکن تھی آسانی پیدا کرو دشواری پیدا نہ کرو تو یہی ہونا چاہیے اس میں کو لے کر میں باہر نکل گیا ای مسجد سے بیر فن کی طرف آ میں وہاں مل رہا ہوں تاکہ ادھر کم سے کم وہ ہو تو ہم زین یہی ہے کہ جتنی ہو سکے کم رہا تو میں اپنے دعوت اسلامی بس امیل سنت تمام محبت کرنے والوں سر ایک تو امیلت سنت کے لیے دعائیں صحت کیا کریں دراز میں خیر کی دعا کریں اچھا پھر ایک سر پر ایک ٹینشن ہے وہ ٹینشن یہ ہے جیسے مفتی صاحب ابھی اپنی تفصیل ساتھ و کے حوالے سے فرمایٹ ہے تو دو تین اور تحریرات کے بارے میں آپ اپنی یاد داطھ مفتی صاحب ذہن پر کتنا اس کا بھی ایک وزن ہوتا ہے نا یہ کام یہ کام یہ کام اچھا ان کے پاس خود کاموں کے امبار ہیں تحریری کاموں کے امبار ہیں اور ریکوائرمنٹ ڈیمانڈ کتنی ہے اس کا آپ بھی اندازہ سے آتے لکھنے میں بھی ہمیں امیریں سنتے کتنی وہ ایک مائنڈ ملتا ہے نا غیر یہ جو میں لکھ رہا ہوں موتی صاحب آپ کو ہو سکتا ہے یہ ہو یہ جو میں لکھ رہا ہوں اس میں امیر سنت کا ذہن کیا ہے اچھا بالکل ٹھیک ہے وہ ڈائریکشن ذہن کیا ہے میں نے پڑھا آپ کی وہ چیزیں ابھی جو آخری دسویں جلد آئی ہے اس میں کچھ تکالیف دینے کے حوالے سے مسلمانوں سے راحت پہنچانے کے حوالے سے یہ چند چیزیں دیکھی تھی تو وہ مائنڈ تو اب یہ کہ جب چیز چیز آئیں گی لکھی ہوئی تو ہوگا نا اب لکھی ہوئی چیزوں کو پورا کرنا ہے جو آدھی آدھی چیزیں وہ پوری کرنی ہیں تو بہت ساری چیز... ابھی بھی آج ابھی جو ہم کھانے میں ساتھ تھا امی سنت اور تو یہی تھا کہ بس لکھنے کا ٹینشن تھا کہ یار کام پورا کرنا ہے کام پورا کرنا ہے عمران کام پورا کرنا ہے تو اس میں میری مدنی نتیجہ ہے کہ دل دن مطلب دل بڑا رکھیں اللہ ہمارے پیر صاحب کو سلام اور ان کو بس دیکھتے رہیں اور اپنی مطلب کہ بس کہتے ہیں نا کہ وہ دیکھ کر بھی تو انرجی ملتی ہے نہ خالی ہاتھ ملانے سے ہم ہاتھ بہت مطلب کمزوری ہو گئی ہے کمزوری ہو اس کا کئی دفعہ آپ اظہار فرما چکے ہیں اور چاہے یہ بتا دوں جو سدما دے نا امین سونن کو ان میں ایک صدمہ یہ بھی ہے کہ جو بیچارے ملنا چاہتے ہیں ان سے مل نہیں سکتا یہ بھی عوامی یہ ڈکلیئر یہ اناؤنس کیا ہے انہوں نے کہ میں مل نہیں سکتا اور یہ بیچارے مطلب کہ وہ تو ہم یہ ایسی ہے ہاں نہ کرے ان کو نہ کہنے میں بھی بہت یعنی یوں سمجھیے کہ یہ جیسے سرکار دو جان صلی اللہ تعالیٰ کہ سنتوں پر آپ نے مفتی صاحب کا کبھی کلام کیا نا یہ ایک ادا میں نے امیرت سنت کی دیکھی ہے کہ اگر کوئی بیٹھ جائے یا کوئی ہو ہونا اب کہتے نہیں ہیں کہ مجھے جانا ہے یا تم جاؤ ایسا مجھے یاد ہے ہمارے مشورے ہوتے تھے مجلس افتاح کے مجلس تحقیقات شرعیہ کے ہم سولہ سولہ گھنٹے بیٹھتے تھے عشاء کے بعد بیٹھتے تھے فجر تک فجر کے بعد دوبارہ بیٹھ گئے اور دس بج گئے گیارہ بج گئے آج تک امیر علیہ سنت نے کبھی نہیں فرمایا اللہ بہت ہوگی میری عمر دیکھو اپنی دیکھو اور کچھ تو جو ہے نا مہربانی ہم خود ہی اٹھتے تھے اور یہ بھی کمی اس طرح کرتے تھے لیکن جب بھی بیٹھے جتنی دیر مردی بیٹھے ہاں ان راتوں کے اندر امیر علیہ سنت کا آرام کا جدول ہو یا نہ ہو ہو بھی اور ہم بیٹھ جائیں تو وہ چل سوچل کبھی ایسا نہیں کہ کوئی ایک مرتبہ بھی اٹھنے کا اشارتن بھی کھاؤ نا اٹھ جائے اللہ مشہور Allah. یہی ہے کہ ہمیں فیل ہو گیا سات والے کو فیل ہو گیا نے شورا کو فیل ہوا تو ہم اٹھ گئے یہ وہ چیز سے مارس کر رہا تھا نا کہ یہ ایک جو کردار ہے لوگوں سے جن کا رابطہ ہو اتنے لوگوں سے ملاقات ہو اور وہ یہ عادت کو کنٹینیو کر سکے جی یہ وہ عادتیں جو لوگوں کو قریب کرتی ہیں اللہ اللہ یہ وہ عادتیں ہیں یہ عادتیں جو ہے نا یہ میٹر کرتی ہیں شخصیت کو اللہ اللہ اللہ یہ عادتیں لوگوں کو قریب کرتی ہیں آپ سے کیا بات چلیں جناب بہت خوبصورت بڑی پیاری پیاری باتیں ہو رہی ہیں نگر شورا صاحب آپ کے آنے سے پہلے ہم نے جو ہے وہ نہیں پھر وہ حاجی صاحب کہتا ہوں تو کہتے ہیں حاجی صاحب تو میں نے کہا نگران تو وہ یہ بتائے کہ ہم نے ایک سیگمنٹ تو نہیں کہیں گے اس کو ایسے ہی سوال ناظرین کے لیے بھی چھوڑا تھا کہ ایک گیس کرتے ہیں چلیں ایک پہلے کال ہے اب پھر آپ سے پوچھنا ہے کہ میری تو شاید آپ کو پتا ہوگی باقیوں کی بلکہ تینوں کی عمر آپ بتائیں پھر مفتی صاحب بتائیں گے اور بتائیں گے جی کال بھی دے دیں السلام علیکم اللہ وبرکاتہ السلام و اللہ وبرکاتہ میں شوکت اطاری اٹک سے بات کر رہا ہوں آپ سب پیارے پیارے مبنگین مفتی صاحب نگران شورہ رکنے شورہ سب کی برگاہ میں میری طرف سے دلی عید مبارک اچھا آپ نے جو عمر اپنی عمر کے بارے میں جو سوال کیا ہے تو میں یہ گیسٹ کرتا ہوں کہ عبد بھائی کی عمر ہے 45 فائیو مفتی قاسم صاحب کی عمر ہے فورٹی ایئرس یا تھرٹی ایٹ اور دوسرے جو اسلامی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ان کا نام مجھے نہیں آتا اس میں مبارک ان کی عمر ہے فورٹی سیون اور نگران شورا کی عمر ہے جی فورٹی فائیو ہاں ہم عمر کر دیا کیا بات اچھا مجھے کچھ تجربات اتر بھائی کو تو آپ سے بھی بڑا کر دیا فورٹی سیون ایئر کا کر دیا چلے بھائی اب میرا خیال ہے نگران شورا سے بعد میں پوچھتے پہلے پوچھتے ہیں اس لیے آپ بتائیں نگران شورا کی عمر مفتی صاحب کی شورا کی مبارک عمر تو ہمارے سامنے پچھلے دنوں سلسلوں میں اور آپ کی عمر شریف بھی مجھے یاد پڑ ہے کسی سلسلے نہیں میں نے سنی تھی پچھلے دنوں تو 42 ٹو ایئرس اباؤٹ تقریباً مفتی صاحب کیبلا مفتی صاحب دامت بھر کا عمر کا مجھے اندازہ نہیں ہے سال میں نکال دیجیے گا شامل کر کے تو میرے جو ذہن میں آ رہا ہے وہ تھرٹی فائیو ٹو تھرٹی ایٹ کے بیچ میں ہی تو آپ چار سال لکھنے میں لگے اور چار سال چھپن سو کا ٹوٹل آٹھ سال ہو گئے جب سے میں نے شروع کی اس کو ماشاءاللہ اور آج کمپلیٹ ہوا جب چلتے ہیں ماشاءاللہ اللہ آپ کا کیا اندازہ ہے کیا ٹائم لکھا گیا کیسے ٹائم لگا جاتا ہے تو آپ تو وہی کہ وہی ہیں اس کی کیا وجہ ماشاء اللہ آپ کو صدا باہر رکھے ہماری دعائیں ہیں آپ کے ساتھ उम्र भी जी नहीं, नहीं। जी नहीं आपकी नहीं आम जो है ना फिफ्टी सेवन जैसे फोर्टी सेवन कह दिया लेकिन शायद उन्होंने काफी मुबालगा कर दिया अतर भाई की उम्र जो है वो 40 प्लस कह ले अब अस्सी भी होती है ना नहीं फोर्टी प्लस तो 50 से नीचे ही होगी ठीक है تو بار فورٹی ٹو ٹھیک ہے اور شورا کی کی میرے دن میں فورٹی ایٹی تھی لیکن جیسے انہوں نے بتا دیا کہ چینل پہ آ چکا ہے اور آپ کی بارل 42 ٹو تو خیر نہیں ہے فورٹی فائیو ہوگی آپ کی یقیناً مہربانی آپ کی آپ بتائیں مفتی صاحب سے پیچھے پیچھے مفتی صاحب سے متفق ہوں میں جو کہ مفتی صاحب کی بتائیں نا مفتی صاحب کی تھرٹی یا کے درمیان اچھا چلے اب ہمیں تو میں میں بھی اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں میرے حساب سے مفتی صاحب 37-38 ہیں اثر بھائی 40 کے قریب ہیں نگران شورا 47-48 کے قریب ہیں میں اپنی نمبر ڈکلیئر کر دیتا ہوں 74 کی میری پیدائش ہے تو 43 کا بھی ہوا نہیں ہوں انگلش لحاظ سے مسلمانی لحاظ سے الحمدللہ میں رمضان میں ہو گیا ہوں 43 تھری ایئرس کا تو بہرحال اب کس کا گیس ٹھیک ہوا یہ نہیں پتا لیکن اب باقی بھی اپنی عمر بتائیں بھائی آپ کی عمر کتنی ہے میری فورٹی ون فورٹی سیونٹی سکس میں جی مفتی صاحب فورٹی فورٹی میرا تجربہ میرا سب سے قریب رہا صاحب کا بھی قریب کری رہا ہے فورٹی سیون فورٹی آپ کا بتایا باقی تو آگے تقریباً چلو سب ہی صحیح ہوگا وہ اصل میں وہ کچھ لوگوں کو مغالطہ ہوا تو وہ صحیح ہو گیا چلے جناب اگلی کال دیجیے گا دے دینا چاہیے میں جو ہے نا اسکرین ٹھیک ہے بوڑھے کو بچہ بنا سکتا کیمرا ایک ہی بڑا بچہ بن رہا ہے تو سارے زبان ہو رہے کمال ہو گیا ہے اچھا مجھے نہیں پتا تھا آپ نے شروع میں عمر پوچھی ہے اور اس کا ریپلائی شخص نے میرے پہ ہی آ گئی بھائی باقی لوگ بھی کال کرے نا جلدی کال وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عبد الحبیب بھائی مفتی قاسم صاحب اور دیگر اسلامی بھائیوں کو میری طرف سے عید مبارک ہوں میں چائنا سے محمد آفتاب قادری عرض کر رہا ہوں ماشاءاللہ سے جو مفتی صاحب نے ابھی ارشاد فرمایا کہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹس اور دعوت اسلامی کی جتنے دیگر کمیونیکیشن کے تعلق سے سائٹیں فیس بک اور مجلس آئی ٹی جو ماشاءاللہ اس وقت کام کر رہی ہے ماشاءاللہ اس سے جو ہے نا بہت فائدہ ہوتا ہے اور فورن اور فورنر اسلامی بھائیوں کو جو ٹریولنگ کرنے والے اسلامی بھائیوں ان کو بھی بہت فائدہ ہوتا ہے مم. اب یقین جانے جب سے مدنی چینل اسٹارٹ ہوا ہے اب میری لائف میں فرسٹ ٹائم عید جو ہے اپنے ملک سے باہر نکلی ہے چائنے میں نے چائنا میں دفعہ فرسٹ ٹائم عید کی ہے اور مجھے بہت جو ہے نا اس سے فائدہ ہوا ہے ماشاءاللہ اور مدنی چینل کے پروگرام سب دیکھ رہا ہوں ماشاء سے دل بہت غمگین تھا گھر سے دور تھا لیکن ماشاءاللہ سے اس سے بہت علم حاصل ہو رہا ہے اور ماشاءاللہ سے دعوت اسلامی کی جو آئی ٹی کام کر رہی ہے اس وقت میں کلام پاک سے بڑا استفادہ حاصل کر رہا ہوں ماشاءاللہ سے اور انشاءاللہ اللہ ابھی تفصیل وغیرہ اگر سُنا ہے اس کی بھی ایپ انشاءاللہ ان ڈاؤن لوڈ کر لوں گا ان شاء اللہ میرے لیے ایمان سلامتی کی دعائیں آپ لوگ سے الحمد الحمدللہ اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ رات اللہ ماشاء اللہ مطالعہ بھی میں نے دیکھا کافی کرتے ہیں میرے ٹیبل پہ رکھے ہوئے ماشاء اللہ اور یہ لگتا ہے جتنا چائنا اور یہ جو بات کی دیکھیے اس وقت چائنا میں اگر یہ تھوڑی دیر پہلے ہی روٹی کالج آ رہی ہوگی اس وقت شاید یہ چار بج رہے ہوں گے وہاں پر پانچ بجے ہوں گے صبح کے بدلی چینل واقعی بیرون ملک والوں کی تو بہت بڑی بات ہے اور عید کے دنوں میں بھی آپ ہمارے لیا حافظ <تصفح> محمود عالم ان کے والد صاحب کا انتقال والا گری کے آمین افریقہ میں میں پچھلے دنوں جب ساؤتھ افریقہ گیا تو, تو ان کے یہاں گیا تھا یہ ٹریجڈی ہو گئی تھی ان کے یہاں تو میں پھر گیا تھا ملنے کے لیے تو پہلے ان کے والد صاحب سے ملاقات ہوئی ضعیف تھے اور ہمارے ہمیں دیکھتے ہی ایک چہرے پر چمک آ گئی تھی اور کہا کہ وہ مدری چینل نہیں آ رہا مدری چینل نہیں آ رہا تو جتنی دیر تک ہم بیٹھے رہے تو وہ وقار بھائی ساتھ تھے ہمارے تو انہوں نے کوئی ترکیب بنا کر مدنی چینل آن کر دیا جیسے ہم نکل رہے تھے مدنی چینل آن چین مجھے وقت انہوں نے بتایا جیسے مدنی چینل آن موتی صاحب اس کے بارے سے ہم نے رونا شروع کر دیا Allah. Allah. خوشی کے مارے رونا شروع کر دیا ہم نے معلوم کیا ہے بوڑھے <laughs> اسپیشلی اور جو معذور جس طرح کے جو گھر میں بیٹھے ہیں ان کا سمجھے کا بھی ایک سہارا ہو گیا ہے مدنی چینل اگر گھر میں مدنی چینل بند ہو جائے نا اسی وجہ وہ سب پورا دن کریں گے کیا ہم لوگ ماشاء کی زندگی کی ہارٹ بیٹ اور یہ سمجھے زندگی کا ایک مین پارٹ آ گیا ہے اتر بھائی آپ اپنی زندگی کا کوئی اگر یادگار واقعہ کوئی ایسی بات جو آپ نہ بھلا پاتے ہو اور خوشگوار یاد ہو ذاتی تجربہ بھی ہو تو شیئر خوشگوار کی لگا کے ماحول خوشگوار رکھنا چاہتا ہوں تو کے بارے میں ویسے ہی مشہور ہے بہت زیادہ رلاتے ہیں تو تھوڑا ابھی تھوڑا رولایا تو اس لیے تو میں آج مسکراہٹ مسکراہٹ بھی کر رہے ہیں نا کے میں تو خوشگوار یادیں کرنے بڑے تحفے بھی کل تو چار گھنٹے جہاں تک تعلق ہے خوشگوار ترین واقعہ کا تو الحمد رب العالمین میری زندگی کا خوشگوار ترین واقعہ پہلی مرتبہ حضور امیر میر اللہ سنت دامد عالیہ کی زیارت تھی میری عمر بہت چھوٹی تھی اور میں ہمارے جو مبلغ دعوت اسلامی نگرانی پاک کابینہ حادی شاہداری ہم بارکاتون کے زمانے میں ہمارے اساتذہ ہی الحمد ان کے چھوٹے بھائی الحمد ہمارے علاقے کے ذمہ دار تھے تو پہلی مرتبہ حضور امیر علیہ سنت دعمت برکاتہ علیہ کی خدمت پہ حاضری کی مجھے گھر سے اجازت ملی وہ یا وہ میرا پہلا سفر بھی تھا باب المدینہ کا پہلا زندگی کا سفر نشاء اللہ نشاء اللہ اللہ اس پہ اجازت ملی اور امیر علیہ سنت یادنی شریف کا الحمدللہ کہیں سلسلہ تھا اور امیر سنت کی خدمت پہ اس طرح سے حاضری کے سحری سے میرا خالی پندرہ یا بیس منٹ پہلے ہم پہنچے گئے جس گاڑی میں آ رہے تھے وہ اس کا کوئی پرابلم ہو گیا تھا مگر نواب شاہ کا قافلہ رہا تھا حضور امیر نے بھی ماشاء اللہ خوب شفقت فرمائی اور زندگی میں پہلی دفعہ امیر سنت کو دیکھا بھی تھا الحمد الحمدللہ رب العالمین وہ زندگی کا سب سے پیارا سب سے میٹھا سب سے یادگار سب سے خوشگوار اور الحمدللہ رب العالمین اللہ تبارک و تعالیٰ استقامت کی نعمت دے تو یہ زندگی کی سب سے حسین یادگار اثر بھائی کے ساتھ مجھے یوں تو ماشاءاللہ بہت پیار بھی ہے اور ہماری ملاقاتیں بھی ہیں لیکن ایک بہت قریب سے ان کو دیکھنے کا موقع ملا اس بار بغداد معلّہ کے سفر میں ہمارے ساتھ تھے اتھر بھائی اور ان کا میرے نظر میں ایک نیا رنگ اور نیا روپ سامنے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی بازوق بھی ہیں بازوق ان سینس جس کو آپ کہیں رکت ان کے اندر ہے ماشاءاللہ اللہ میں نے الحمدللہ کئی مزارات پر حاضری بھی دی اور سعادت ہے حاضری دینا خاص طور پہ بغداد معلّہ کے سفر میں اور خاص طور پہ اہل بیت اتحار کی بارگاہ میں جب حاضری ہماری ہوئی تھی تو آپ بالکل ایک مطلب جس کو آپ لینا کہ ہم سے الگ بھی ہو گئے گم سم بھی ہو گئے آپ نے کہا بس اب میں اکیلا رہوں گا بہت زیادہ میں نے آپ کے ساتھ، آپ کی اٹیچمنٹ دیکھی ماشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت اتحار سے اولیاء کرام سے محبت کا فرمائے محبت ہے بھی ہمارے دلوں میں تو اس کی خاص وجہ ہے واقعی یہ پرسنل کوشچن لیکن مجھے, مجھے میرے لیے واقعی نیا تجربہ تھا کہ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ اتنا ایک اثر بائی کی خاص بات یہ کہ بہت جلدی گل مل جاتے ہیں مسکراہٹے بکھیرنے والے اسلامی بھائی ہیں رونق ہوتے ہیں یہ جہاں ہوتے ہیں ماں کی آپ نے خود کہا نا ایک بات کو تین بار ریپیٹ کرتے ہیں تو وہاں یہ بالکل گمسم ہو گئے نا بالکل کفلے مدینہ لگ گیا اور یہ انہوں نے کہا کہ بس مجھے بلک کر دیں آپ اور یہ غائب ہو جاتے تھے صبح سے شام کو ہمیں کہیں کونے پہ بیٹھے ہوئے ملتے تھے مطلب کسی مزار شریف کے قدموں میں تو مجھے بڑا اچھا بھی لگا اور میں نے وہاں بھی یہ سوالنے سے کوشش کی تھی کرنے کی اس کا ایک جواب تو میں سمجھ رہا ہوں کہ کیا ہے کہ ایک ذاتی بہت زیادہ جس, جس جگہ سے اٹیچمنٹ ہو ماشاءاللہ وہاں جا کر ان کی محبت بہت زیادہ ہو تو رقت تاری ہو جاتی ہے بندہ چاہتا ہے میں زیادہ وقت ان مزارات پر گزار کر ان سے فیض حاصل کروں لیکن میں یہ اس کی وجہ جاننا چاہتا ہوں مطلب کہ وہ ہمیں کوئی ابھی بھی چلیں اشوار ہو گئے ایسی وجہ مل جائے تو ہمیں بھی سیکھنے کو ملے گا یعنی اس نیت کے ساتھ اگر ہمیں بتائیں گے تو ہمیں بھی کچھ انشاءاللہ انسپائریشن ملے گی چلیں بتانا چاہتے تو بھی یہ نہ بتانے میں بہت بتانا ہے جی بتایا نہیں جا پا رہا یہ نہ بتانے میں میرا خیر جواب ہے الفاظ نہیں نا ایک مطلب کہ سپیچ لیس اٹیچمنٹ ماشاءاللہ اللہ ایک اموشنلی اور اسپیچ لیس اموشنلی اٹیچمنٹ بات ایسی ہوتی ہے کہ وہ سپیچ لیس ہوتی ہے یعنی وہ کیفیت کو حروف یا لفظوں کے قالب میں ڈالنا یہ بولنے والے کے بس میں نہیں ہوتے ماشاء اللہ کچھ باتیں اشکوں سے اور کچھ باتیں فیلنگ سے شیئر کی جاتی میرے سنائے تو عجب کیا کیا بات کیا سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو کیا بات سبحان اللہ تو یہ واقعی اثر بھائی کا ایک انوکھا روپ اور الگ روپ ہم نے دیکھا اللہ ان کو اور برکتیں دے اور اور مزید رکت و سوز میں اضافہ ہو مدری چل کے ناظرین جب یہ سلسلہ ہمارا زیارت مقامات مقدسہ دیکھ رہے ہوں گے یا دیکھیں گے تو اس میں کئی جگہ پر ہمیں اثر بھائی بھی نظر آئیں گے ایک اور کال سلسلے میں شامل میرا نام محمد حجیب اطالی ہے میں سزار آباد سے ارض کر رہا ہوں سلسلہ جاتی حیدرآباد بہت بہت, بہت بہت اچھا ہے لگانے شورا اور اب حاجی عبدالحبیب اطالی سے عرض ہے آپ کی ملاقات دونوں کی ملاقات کب اور کہاں اور کس دن کی برائے مہربانی جو اناج فرماتے السلام علیکم و رحمتہ اللہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ کس دن اور کہاں ہوئی تھی وقت بھی پوچھا ان کی مہربانی بتائیں میں تو خوشخبر ہوگا تو بتاؤں گا نا آپ کیا کریں گے خوشخبر وہ تو یاد کوئی واقعہ کوئی ملاقات کرتی چلو بھائی تو نہ خوشخبر بھی نہیں ہوئی تھی اینگ تو نہ کرو پتہ نہیں کیا سمجھیں گے لڑائی جھگڑا کرتے ہوئے ملاقات ہوئی تھی ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا چلے جناب اچھا مجھے پچیس بات ہے مجھے یاد نہیں ہے البتہ یاد ہونا ویسے یہ بتاتے آپ کو یاد ہوتی ہے ڈیٹیل ساری آپ بتاؤ دن کون سا تھا کیا تھا آج ہم نے کیا تھا کیا تجربات میں ناخوشگوار تھوڑی تھی ہماری ملاقات کیوں ایسا کرتے ہیں میں نے میرے کیا کچھ بولا تو آپ یہ بولتے نا کہ خوشگوار طے ہوا تھا مجھے, مجھے, مجھے جو یاد ہے نگرانش پورا سے نگرانش پورا ابھی بدری ماحول میں نہیں آئے تھے اور شہید مسجد ہارا در پر مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے ان کو آتے جاتے دیکھا اس میں ہو سکتا ہے مسافہ بھی ہوا ہو لیکن جس کو آپ کہیں کہ وہ کلوزنس وغیرہ نہیں تھی اور Uh, اس کے علاوہ پھر ظاہر ماشاء اللہ جب یہ مدنی ماحول میں آئے تو یہ سولڈر بازار میں چونکہ uh, رہتے تھے اور گلزار حبیب وہی تھا مسجد وہی تھی ہمارا مرکز وہی تھا اور میں خاردر میں رہتا تھا تو ہم گلزار حبیب جاتے تھے تو وہاں ضرور ان سے ملاقات ہماری مل پروپرلی جو اٹیچمنٹ ہوئی نا وہ آپ کے علاقے میں جب کے رہتے تھے تو وہاں سے ہم جی چلتے چلے گئے جی نام شروع سے, سے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ابیبئی شاید ندیم عرض کر رہا ہوں اسلام آباد سے مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ایک بار آپ مزار شریف پر سلام ارض کرنے گئے تھے اور آپ سلام ارض کر رہے تھے اور مزار انور جو قبر مبارک تھی وہ ہل رہی تھی تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ وہ قبر انور کہاں ہے اور کس اللہ کے بندے کا وہ مزار تھا جی یہ ترکی میں ہم گئے تھے اور حضرت ابو شہبہ رضی اللہ عنہ کا یہ مزار شریف ہے حضرت بی بی حلیمہ سادیا کے وہ بیٹے ہیں رضی اللہ عنہ یعنی میرے آقا علی سرات السلام کے دو شریک بھائی ہیں اور ہم جب اس مزار پر حاضری دینے گئے تو کیمرہ مین بھی ہمارے ساتھ تھے اس وقت ہمیں کوئی ایسا فیل نہیں ہوا ہم دعا کر رہے تھے ہاں ایک بات ضرور ہوئی تھی کہ اچانک ہی ایسا موضوع چھڑ کیونکہ دو صحابہ کرام کے وہاں مزارات تھے تو پورے مدنی کافلے پر رقط تاری ہوئی ساری مدنی قافلے والے رونے لگ گئے اور دعا اور ایک ایسا منظر ضرور بنا تھا وہ بعد میں ہمیں یاد آیا ہم دعا کر کے جب فارغ ہوئے تو جب یہاں زیارات مقامات مقدسہ فیصلہ ایڈٹ جو کر رہے تھے انہوں نے مجھے بلایا کہ اب ذرا آئیں سے کام ہے میں گیا تو انہوں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے اب ذرا دیکھیں تو میں نے کہا یہ تو ایسا لگ رہا ہے کیمرہ ہل رہا ہے تو انہوں نے کہا نہیں میں ٹیکنیکلی اس بات کو دیکھ رہا ہوں کہ کیمرا نہیں ہل رہا یہ مزار شریف میں جمبش ہو رہی ہے <laughs> پھر انہوں نے کہا کہ پھر اور ٹیکنیکل اسٹاف کو ہم نے بلایا ہمارے ڈائریکٹرز آئے انہوں نے سب نے دیکھا تو ان سب نے کہا کہ یہ مزار شریف ہی میں جنبش ہو رہی ہے یہ کیمرہ نہیں ہل رہا ہے اس کے بعد پھر جب یہ چینل پر یہ آن ایئر ہے اس وقت نیٹ پہ بھی یہ ویڈیو موجود ہے اور الحمدللہ اس کو دیکھ کر مجھے کئی ملکوں سے میسجز آئے کہ وہ لوگ جو اولیاء اکرام یا صحابہ کرام کے بارے میں وہ پازیٹو بعض اوقات بس کا شکار تھے پازیٹو نہیں تھے الحمدللہ یہ دیکھ کر انہیں یہ احساس ہو اور میں اس کو مزید تھوڑا سا ایلوبریٹ بتا دیتا ہوں کہ اور اس کے بارے میں جو مجھے پتا چلا کہ ایک بار اس ویڈیو کو میں خود بھی کنفیوژ تھا ہم نے آن ایئر نہیں کیا تھا یہ ہے کیا تو میں مدینہ منورہ میں تھا تو ترکش بزرگ مجھے ملے بڑی بڑی روحانی شخصیت تھی میں نے ان کو یہ کلپ دکھایا تو مفتی صاحب وہ زاروں کی تار رونے لگے اور بہت روئے بہت روئے کہ اپنا ایک تجربہ ذاتی تجربہ شیئر کیا کہ میں ایک مزار شریف پر گیا تھا وہ مزار شریف دو فٹ اوپر ہو گیا تھا حق تو بولا یہ صاحب مزار کی طرف سے انڈیکیشنز ہوتی ہیں بازوکار کہ آپ کے مدنی قافلے کی یا جو آپ لوگ گئے تھے ان کی حاضری قبول ہو گئی شوق الحمد مدنی قافلے میں بہت سارے عاشقانے رسول تھے تو کسی کی برکت سے ہمیں یہ سعادت نہیں رہی ہوگی تو الحمدللہ یہ مطلب ایسا اتفاق یہ سب ریکارڈ ہوا اور آنئر بھی ہوا ہے ماشاءاللہ ماشاء آپ نے مدنی چینل پر دیکھ لیا آپ جا سکتے ہیں ترکی میں یہ استنبول میں ماشاءاللہ بہت زبردست آپ کا جانا ابھی شاید نہیں مفتی صاحب جانا چاہیے مفتی صاحب ترکی میں ویسے تو کئی صحابہ کرنا والے مردوان کے مزارات ہیں مگر ان کا تو ایک بہت حرم پورا بنا ہوا ہے اور بہت خوبصورت مزہ حضرت ابو ایو بنساری رضی اللہ تعالیٰ تو جب میری حاضری پہلی حاضری تھی ہم گئے تو مزار جو تھا نا وہ زیر تعمیر تھا تو مجھے پہلے سے اسلام اسلامیہ نے کہہ دیا تھا کہ اب اندر تو ہمیں نہیں جانے دیں گے تو ہم نے کہا چلیں ادھر ہی انہوں نے بتایا تھا کہ نہیں جانے دیں گے ہم پہنچے تو بالکل چاروں طرف سے بند تھا مزار شریف تو اب وہ مزار شریف ہی نظر آ رہا تھا اتنا دور دور تک شٹرنگ وغیرہ بھی ساری لگی ہوئی تھی ہم نے خیر عرض کیا وہاں تو پہنچ ہی گئے تھے سلامرش کیا دعا وغیرہ ہوئی لیکن ایک وہ سات دو کی تو تھی نا کہ وہ نہیں جا سکے تو وہاں پر مطلب عرض کی گئی کہ آپ تو میزبان رسول ہیں ہم بھی حاضر ہوئے اور بندے دروازے کیا کہہ پھر مسجد میں گئے مسجد میں جا کر میں نے نماز ادا کی نماز ادا کر جیسے ہی باہر نکلے تو وہاں جو ایک سیکورٹی گارڈ تھا وہ آیا تاکہ آپ کو مزار میں ہم لے جاتے ہیں اب ہم حیران تو ہمارے ساتھ ایک تھا دیوانا جی کہ اوپر کس کی وجہ سے کس پر کرم اور رہا عموماً آدمی مشہور آدمی کوئی سمجھتا ہے کہ یہ مشہور آدمی اس کی برکت ہوگی یا اس کا کچھ کمال ہوگا عموماً گمنام کی ریوا میں تو گمنام کے فضائل لکھے ہوئے ہیں زیادہ تر تو گئے حاجی وہ بالکل بند دروازے کول کول کے وہ اندر لے گئے اندر تک پہنچنا واقعی مشکل تھا انہوں نے صحیح بند کیا ہوا تھا ظاہر نہیں جا سکتے تھے اچھا کچھ ہی کیا مفتی صاحب یہ اندر لے گئے اندر لے جا کے بالکل عین مزاج شریف پر کھڑا کیا دعا کرو پھر تمہیں ایک چیز بتاتا رہا ہوں واہ پھر وہاں سے لے گیا جو سیکورٹی گارڈ والا تھا کون تھا اللہ بیتا جانتا ہے اور آپ کے مزاج شریف کی جو تعمیر ہوتی نا تو آپ کے قدم شریف کے پاس ایک سوراخ ہو گیا تھا اللہ حق سوراخا تھا اور اس نے کہا کہ یہاں سے سونگو میں تمہیں اس کے لیے لایا مفتی صاحب زندگی میں سے خوشبو نہیں جو ان کے مزاج شریف ہمارے اسلامی بھائیوں نے بھی سونگی اندر سے بالکل مزاج شریف کی اب کتنی گہری اندر میں مزاج شریف ہوگی میں نہیں جانتا اونچائی کتنی تھی یہ میں نہیں جانتا آلموسٹ تیرہ چودہ سو سال لیکن جو مفتی صاحب اندر مزاج شریف وہ گڑھا اس تعمیرات کے دوران شاید گھڑا ہو گیا ہوگا وہ خوشبو نہیں بولتی جسم مبارک سے میں جو خوشبو کے جو مہک آئی تھی نواز مہک سونگی واہ روتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا حق واہ آپ نے کرم کیا ہمیں بلا لیا واہ واہ مہربانی کی اور ہمٹے واپس لوٹے مگر کیا بات ہے بزرگوں کی سبحان اللہ, اللہ حاضریوں کی بات چلیے موتی صاحب لاسٹ ایئر ایک سال میں ماشاء اللہ دو بار مدینہ شریف بھی تشریف لے گئے اور اس بار آپ کے کچھ شارٹ ٹرپس بھی تھے ویسے ماشاء اللہ جتنے دنوں کے لیے رہیں اور جتنا لانگ ٹرپ ہو اس کی کیا بات ہے کچھ اس کا بھی ایکسپیرینس شیئر کریں کہ اس طرح کے ٹرپس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں آپ شارٹ اینڈ سویٹ شارٹ یہ شارٹ ٹرم جو ہوتے ہیں نا چار دن پانچ دن کے اس میں یہ ہے کہ اس میں تشنگی بہت زیادہ باقی رہتی ہے ایک تو ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہو جاتی ہے لیکن اس میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ فیلنگ باقی رہتی ہے اس میں یہی ہوتا ہے کہ کچھ دن مزید یہ ہوتا ہے اور بقیہ یہ ہے کہ وہاں پر تو وہ حقیقت ہے نا کہ ایک سانس بھی وہاں مل جائے تو وہاں ایک سانس ہے زندگی کا تو وہاں کا تو معاملہ یہ ہوتا ہے اور سب سے زیادہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جس میں مبارک حیات ظاہری جسمانی دنیاوی کے ساتھ وہاں پر جلوہ فرما ہے اے اور اے وہاں جو قرب مل جائے وا, وا, تو اس کے کیا کہنے کیا جن جگہوں پر اور جن گلیوں میں اور جس سرزمین پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمے حض مبارک لگے اس کا کیا کہنا مجھے عام طور پہ ان حاضریوں کے اندر بھی اور اس سے پہلے بھی ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ ایک بزرگ کسی ملک کا سفر کر رہے تھے تو صحرا سے گزرے سیرا سے گزرتے ہوئے ریت ہی ریت تو ایک جگہ پہ یک دم گرے اور لوٹنا شروع کر دیا نا ادھر لوٹ پاٹ لوٹ صاف طور نے سمجھا کہ پتہ نہیں کوئی دورہ پڑ گیا یا کیا ہو گیا انہوں نے پکڑ کے اٹھا دیا کیا ہوا تو وہ آرام سے کپڑے جھاڑتے کھڑے ہو گئے ضروری یہ کیا, کیا کہ آپ تو صحیح سلامت تھے اور یہ آپ نے کیا فرمایا کہ میں جب ابھی یہاں سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ یہ وہ روڈ ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کا لشکر گزرا تھا اللہ ان کے قدموں کے جو اثرات ہیں اور جو اس کی نورانیت ہے وہ مجھے ان ذرات کے اندر نظر آئی واہ واہ واہ تو, واہ واہ تو واہ میں اس نورانیت کو سمیٹنے کے لیے اور حاصل کرنے کے لیے نا میں لوٹ پاٹوں کیا بات؟ اب جہاں پر سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے گھوڑے گزرے اس کی یہ شان ہے اور یہ قرآن پاک کے اندر بھی ہے کہ یہ جو راہ خدا میں جانے والوں کے گھوڑوں کے قدم ہیں <سؤال> ان کی بھی قرآن پاک کے اندر ان کا ذکر ہے <سؤال> <سبحان سؤال> ان کا ذکر ہے <سؤال> ولادیاتی دوبہن فل <قدحن> فلموریاتی قدہن فلموریاتی کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ جو سم پاؤں کو <سؤال> <سؤال> گھوڑوں کے پاؤں میں ہوتے ہیں وہ جو سم مار کے چنگاریاں اڑاتے ہیں ان کی قسم ان گھوڑوں کی قسم <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> تو جب ان کی یہ شان ہے با با با تو اب جس سرزمین کے اوپر سرکار دوالم صلی اللہ تعالی جلوہ گر ہوئے بات چلے تو میری جب بھی حاضری ہوتی ہے تو الحمدللہ ان احساسات کے ساتھ ہی ہوتی ہے کہ کہاں کہاں کون کون سی برکت ہے کون سی نورانیت ہے کون سی روحانیت ہے کس جگہ کا کون سا ذرہ کیا اثر کرے گا تو اس کے حصول ہی کی نیت ہوتی ہے پھر یہ ہے کہ اولیاء کرام کے حوالے سے یہ بھی کتابوں میں موجود ہے کہ روحانیت کا ایک دائرہ ہوتا ہے ہر صاحب روحانیت کے دائرے کی ایک وسعت ہوتی ہے کسی کی وسعت صرف اس کے گھر کی حد تک ہوتی ہے کسی کی محلے کی حد تک ہوتی ہے کہ جب اس دائرے کے اندر جو داخل ہو جائے گا نا اس کو فیض ملنا اور برکتیں ملنا شروع ہو جاتی ہے اور پھر ولایت میں جس کا جتنا مرتبہ ہوتا ہے اس کا دائرہ اتنا بڑا بھی ہوتا ہے اور اتنا پاورفل بھی ہوتا ہے اب کائنات کے اندر وہاں کی روحانیت سے مضبوط طاقتور پاورفل روحانیت اور نورانیت والا اور دائرہ کھا سا ستر ہزار اللہ صبح ہیں ستر ہزارگی رخ آٹھوں کی ہے تو وہاں کی حاضری کا سب سے بڑا یہی مقصد ہوتا ہے تو الحمد للہ دن بھی جو ہے وہ سرکار کا کرم ہوتا ہے تین دن چار دن کی حاضری ہو ورنہ وہی ہے کہ ایک منٹ کے لیے بھی حاضری ہو جائے تو ترجمہ کیا نا اس کی لذتی مزہ ترجمہ پڑتے پڑھتے رونا آ جاتا آپ کو کیا لگتا تھا جب آپ ترجمہ کرتے تھے اور ایک خوبصورت ہر خوبصورت ورڈ ذہن میں یہ ترجمہ تو قرآن کا ترجمہ کیا بات آپ کے سے ہی زبردست بات ہوئی کہ ترجمہ قرآن یہ ہے کتنا ڈفیکلٹ کام کیونکہ مترجم کو ترجمے کو پڑھ کے کوئی یہ نہیں کہتا مترجم نے یہ کہا اللہ نے یہ فرمایا کتنی بڑی ذمہ داری ہے ترجمے پر مطلب بتا رہے ایسا ہوتا کیا ہے دیکھیں ہم چونکہ وہ ہے نا ظاہر مین زیادہ ہیں ہماری نظریں ظاہر تک رہتی باطن کو تو ہماری وہ نظروں کے سامنے ہی نہیں ہے نا. ورنہ جیسے کرامن کاتبی تو ابھی بھی ہمارے ساتھ ہیں اور وہ فرشتے ہیں فرشتے کی روحانیت کیا ہوتی ہے ہمیں اس کا کوئی ادراک نہیں ہے جبر علیہ مین علی سلاطلام قدر میں اترتے ہیں تنزل الملائیت روح رفیحہ اب جبر علیہ مین علی السلام کے بارے میں ویسے جو احادیث مبارک میں ہے وہ تو یہ ہے کہ سرکار صد اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جبرائیل امین علیہ السلام کو دیکھا آسمان و زمین کے درمیان بیٹھے ہوئے کسی چیئر پہ تخت پہ اور ان کے پر پھیلے ہوئے اور وہ پروں کا پھیلاؤ اتنا تھا کہ افق سے افق مشرق, سلام مشرق سلام سے مغرب تک کا جتنا آسمان کا وہ ایریا نظر آتا ہے میں وہ سارے کا سارا اس سے بھرا ہوا تھا اور وہ جبرال مین علی سلاطلام کے دو پر تھے اور آپ کے چھ سو پر ہیں اللہ جبرا مین علی سلاۃ السلام کے چھ سو پر ہیں دو پر کھلے تھے اور افق سے افق مشرق سے مغرب کا سارا آسمان بھر گیا اب اس رات شب قدر میں جبرائیل امین علیہ صلاط والسلام اپنے وجود مبارک کے ساتھ نازل ہوتے ہیں تو اب اسی لیے قرآن پاک میں جو فرمایا گیا نا کہ انا انضیلہ تقدر و ماں ادرا کا ماںلہۃ القدر کیا جا تمہیں پتا کیا کہ لت القدر ہے کیا جس میں رشتے اترتے ہیں اور روح الامین اترتے ہیں تو ان چیزوں کے پیچھے جو رحانیتیں ہوتی ہیں نا وہ واقعتاً وہ صاحب نظر ہی اسے دیکھ سکتا ہے وہ اسے جان سکتا ہے ہماری ہماری دنیا کے اندر یہ ایسی چیزیں موجود ہیں کہ جن کی جن کے بارے میں ہمیں نہیں پتا مثال کے طور پہ یہ ہمارا میموری کارڈ کتنا ہوتا ہے لیکن اس میں کیا کیا ہوتا ہے اتنے سے میموری کارڈ کتنے جی بی کا کتنے جو وہ گیگا بائٹس کا ہے اور اس کے اندر کیا کیا ہے یہ جو ایٹمی پاور ہوتی ہے تو وہ کس ذرے کے ذرے کے اندر وہ طاقت ہے جس کا ایکسپلوژن ہوتا ہے اور یہ اتنی انرجی پیدا ہوتی ہے تو روحانیت کی دنیا جو ہے نا وہ بس وہی کسی کو ویسے آپ سمجھائیں نا کہ ایک ذرے میں اتنی طاقت ہوتی کہ شہر ختم کیا جا سکتا ہے اور وہ اگر آدمی سادہ سا اور اس کو یہ چیزیں پتہ ہے وہ کبھی مانے گا ہی نہیں مانے گا لیکن اس, یہی معاملہ روحانیت اعتبار سے ہوتا ہے کہ روحانیت کے اندر کس کا کیا کنیکشن ہے وہ دنیا کیسے چل رہی ہے اس دنیا کی وسعتیں کیا ہے ہمیں اس کا کوئی تصور نہیں اس کا کیا بات ہے روحانیت کی بات چلی ہے مدیر شریف کی بات چلی ہے میں ایم سی آر والوں سے کہوں گا کہ وہ مدری بہار جو ابھی دو چار دن پہلے ہی مسجد نبوی شریف میں ہم نے سنی ہم چاہتے ہیں اس کو بھی مفتی صاحب سے ڈسکرائب کرنے کی کوشش کریں گے کہ واقعی بالکل عجیب ہی ذاتی تجربہ میرا تو ہو گیا کہ ایک شخصیت آ کر مسجد نبوی شریف میں ملتی ہے اور وہ ایسی بات کرتی ہے کہ بظاہر عقل والوں کو بہت مشکل سے سمجھ آئے لیکن جب اتنی خوبصورت بات مفتی صاحب نے کی کہ ہر چیز کو اپنی عقل کے ذریعے دیکھنا اور سمجھنا اتنا آسان نہیں ہوتا تھا ویسے میرے سفر میں یہ بھی تھا کہ میں بارل آپ سے سیکھنے کی نیت سے بھی گیا تھا میری بڑے عرصے سے خواہش تھی عبد کے ساتھ سفر کرنے کی میرے لیے بہت ساری چیزیں سیکھنے کی تو میں اس نیت وہ بھی میرے سفر یہ آج بھی ہے مفتی صاحب کی دو بار مفتی صاحب کے ساتھ سفر کیا اور یقین کرے میری لاٹری تھی میں نے نیرانے شہر سے بھی اس طرح کے الفاظ سنے مفتی صاحب ساتھ ہونا پھر تو مزے کو مزہ آ ہے میں تو جہاز رانما صاحب اتنے سوالات کیے ہیں جہاز اڑتے ہی شروع ہوگا اور ایک بار تو ہم نے پورا فیملی میٹر جاسمی سالو کیا ابو بھی ساتھ تھے تو ہم جاسمی بیٹھ گئے اور ساری باتیں بہت ساری ہوئی ماشاء اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور واقعی عالم دین کے ساتھ مفتی صاحب کے ساتھ سفر ہو تو وہ بھی ہرمین کا سفر مجھے صاحب کو شاید نہیں یاد ہوگا مجھے یاد بار ریپیٹ ہے تقریباً ہر بار ہی سفر میں وہ جملے میں تھا مفتی سر فرید ہم نے ایک مقام طے کیا تھا آج کے دن تھے کہ ہم سب آپس میں الگ الگ ہو جائیں گے لیکن ایک مقررہ وقت پر ہم یہاں بیٹھا کریں گے اور کچھ مفتی صاحب سے مدینہ شریف کی باتیں سنیں گے مفتی صاحب نے ایک بار بہت ساری باتیں فرمائیں لیکن ایک جملہ بیٹھ گیا نا وہ میں نے اس کو ریپیٹ کرتا ہوں اسلامی بھائی کو بتاتا ہوں مفتی صاحب نے ایک جملہ کا کچھ اس طرح کا الفاظ تھے ہم بالکل باب جبریل کے قریب بیٹھے تھے باب نسا اور بابو صاحب کو شریف سامنے تھا سر کے قدموں میں کہا عبدالحبی یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر یہیں کہیں قرآن آیات کا نزول ہوا ادبا امین جو ہے وہی لے کر انہی مقامات پر دا قریب ہی کہیں قریب نازل ہوتے تھے آپ یقین کریں وہ جو الفاظ ہیں پھر واقعی اگر آپ کو ان مقامات پر جا کر ان مقامات کے بارے میں کوئی بتانے والا مل جائے دا دا دا اور بتائے کہ ہم ہیں کہاں یہ ریپیٹیشن بہت ضروری ہے یہ بہت ساروں کے لیے مدنی پول ہوگا وہاں مدنی شہر میں بھی کئی لوگ ملتے یار وہاں تو ہم روتے تھے پاکستان میں یہاں کے وہ ذوقی نہیں مل رہا یہاں کے وہ کیفیت ہی نہیں بن رہی تو امیر سنت نے بھی اپنے مدنی مذاکر میں فرمایا تربیت میں بھی اسلام نے فرمایا مبلغین نے کہ فضائل مدینہ مدینہ شریف میں جا کے پڑھنا بہت ضروری ہے یا اس کو کم از کم ریکال کرے ستر ہزار صبحوں ہیں ستر ہزار شام ہیں تجربے کی بات اپنے میسج کے ذریعے کی کہ یہاں آ کر لوگ بیٹھے ہیں باہر فیملی हुँ. کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں لیکن مفتی صاحب میں اس وقت مختلف زاویوں سے سوچ رہا تھا مجھ کو کیا جواب دو میں نے جواب نہیں دیا میں کچھ اور سوچ رہا تھا हुँ. وہاں جا کر تو آپ جائے نا برابر ہے میں ایک اور جہت سے سوچ رہا ہوں آج کل فیملیز بہت جا رہی ہے خاندان کے خاندان جا رہے دکا ہیں. ہوئے ہیں آپ کو پتا نہیں خاندان کے خاندان جا رہے ہیں میں سوچتا اگر یہ مدینے نہ جائیں گے تو کہاں جائیں گے کہاں جائیں گے اب یہ جہاں بھی جائیں گے وہاں جا کر کیا کریں گے بہت فرق پڑتا ہے ایٹ لیسٹ بندہ کچھ نہ وہ جو ہم چاہتے ہیں سو فیصد وہ نہیں تو کم از کم گناہوں سے بڑھ رہا ہے فیملی نماز پڑھ رہی ہے قرآن بچے پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے وہ ادب احترام اور بڑھنا چاہیے لیکن ٹرینڈ بڑھ گیا ہے اور ماشاءاللہ یہ اچھا ٹرینڈ ہے یہ بات جب چلی ہے نا تو میں اپنا ایک ذاتی تجربہ شیئر کروں گا سب کو خوشی ہوگی یہ ٹرینڈ بڑھنا چاہیے بالکل جانے کا تو ٹرینڈ بڑھنا چاہیے یہ ان کے لیے ضرور بڑھنا چاہیے کہ جو کسی غلط جگہ پہ جاتا وہ باہر جائیں اور بڑھ گیا ہے لوگ یورپ اور چھٹیوں میں بھی اب میں نے دیکھا ہے بہت بڑی تعداد عمرے پہ جاتی ہے بچوں کی چھٹیوں میں عمرے پہ جاتے ہیں جاتے ہیں ایک اور بات جو بڑی خوشائین اس بار ہم نے دیکھی اور کہ ہم نے فیل بھی کیا اور آپس میں ڈسکس بھی کیا کہ اس بار حرمین طیبین کے اندر خاص طور پہ مسجد نبوی شریف میں آخری اشرے میں ایسا لگتا تھا کہ ہم پاکستان میں ستر اسی فیصد حرم شریف میں جو لوگ ملتے تھے نظر آتے تھے ماشا وہ ماشا پاکستانی, ماشا پاکستانی ماشا تھے ماشا یعنی پاکستانی انڈینز کے بعد انڈینز 15 20 فیصد ہوں گے دوسری قومیں تو بہت تھوڑی یعنی اتنا ٹرینڈ بڑھ گیا ہے احتکاف میں اس بار جگہ نہیں تھی یعنی احتکاف میں بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی لیٹنے کی جگہ تو دور کی بات ہے اتنے لوگ باہر ہو گئے اور کئی لوگوں کو پھر ہم نے شرعی مسائل پوچھ کر جن کو جو بھی اس کا حکم تھا وہ بیان کیا کہ بہت زیادہ کراؤڈ تھا اور کراؤڈ بہت بڑھتا جا رہا ہے اور بادشاہ رسول کی بہت بڑی تعداد پہنچتی ہے اور کیا بات ہے مدینے کی تو چلے جناب مدینہ شریف کی بھی باتیں ہوئی ہیں اب اچھا وہ آپ نے کی سوال کیا تھا کہ سلسلہ ختم کرنا میرا ذاتی تجربہ ہے کہ جس سلسلے میں آپ ہو نا اس پہ ہم تو ختم کر ہی نہیں چین کے ناظرین اور حاضرین حاضرین میرا میرا کلام کتنا ہے وہ کلام جگہ کو میں کتنی دفعہ کر چکا مفتی صاحب یہ سلسلے میں ہونا وہ حق یہ ہے کہ بولیں اور میرا حق یہ کہ میں سنوں شی دفعہ آپ کہتے رہے میں سنتا رہا ہوں یہ ہمارا بھی یہ موجودگی بھی ہماری مفتی صاحب جس سلسلے میں چاہیے ماشاءاللہ کیسے کم آتے ہیں آپ زیادہ آ جائیں بھائی چلے بھائی کچھ کال لے لیتے ہیں پھر کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ محمد عمیر حمزہ اختاری واقح ماشاء اللہ ذاتی بات سلسلہ بہت اچھا چل رہا ہے آج تو ماشاءاللہ اللہ حاضیہ عبداللہ تاری بھی موجود ہیں میں نے حاجیہ طیر اب تاری سے پوچھنا تھا کہ انہوں نے ان کو کتنی عیدی ملتی تھی اور وہ کس طرح استعمال کرتے تھے اور انہوں نے اپنے بیٹے سبحان ازہ کو کتنی عیدی دی ہے چلیں پرسنل کو گیا ہے بہت اندر کی بات آئی ہے ایدی نہیں تھی تو آج جا کے دے دیجیے گا لیکن ملتی کتنی تھی یہ بتا دی چلے اس وقت تو خیر یہ بھی یاد تو نہیں واقعی کتنی عیدی ملتی ہے اس وقت کے اعتبار سے ٹھیک ٹھاک ہوتی ملتی ہے ماشاء اللہ تو لگتا ہے ٹھیک ٹھاک ہوگی اس وقت کے اعتبار تو بھی ٹھیک ٹھاک ملتی ٹھیک ہے اور ابھی صبح سے ملاقات ہوئی نہیں اب جائیں گے ملاقات ہوگی وہ میں میں بھائی آپ کی تو پکی ہو گئی ہے ملے تو آپ مجھے کال کر دیجیے گا چلیں جناب اگلی کال دیجیے السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ رحمت اللہ عرض کر رہا ہوں جرمنی کے شہر ایڈلبرگ سے پینل پہ تمام علماء کرام کو عید کی بہت بہت مبارک بالخصوص مفتی صاحب کو تفصیلات الصرات الجنان کی دس جلد مکمل ہونے پر بہت بہت مبارک ہوں الحمد اللہ بہت ہی آسان الفاظ میں ماشاء اللہ تفصیل کو کمپائل کیا ہے مفتی صاحب نے اور یہ جو مفتی صاحب نے مسئلہ بتایا کہ خزان العرفان نور عرفان جو تفصیل خود میرے سے کافی دفعہ ہو چکے ہیں جب پڑھتے تھے تو سمجھنے میں کافی دشواری آتی تھی لیکن سرات الجنان کو بہت ہی ماشاءاللہ اللہ مفتی صاحب نے آسان لفظوں میں اور آسان تھیمس کے ساتھ ماشاءاللہ سمجھانے کی بہت کوشش کی ہے اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کی کاوشوں کو بل فرمائے جزاک الم الخیر حسن السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرک الجنان کے مانا کیا ہے سراط کا معنی تو ہے راستہ اور جنان جو ہے یہ ترجمہ ہے جنت کا جنت جنت بھی ہے باغ بھی ہے تو یہ جنتوں کا راستہ کیا اگلی کال دیں سلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ایک گمان قائم کر رہا ہوں کہ ان کی بھی مسرت ہوگی ان کی روح خوش ہوئی ہوگی جی یہ سب ثواب جاری ہوتا ہے جیسے بہت سارے اعمال میں یہ ہوتا ہے نا کہ تکمیل بھی بہرحال ایک بڑا وہ ہے اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے لیکن بعض اوقات تکمیل نہ ہونا اس سے بڑی چیز ہو جاتا ہے جیسے وہ ہے نا کہ جو گھر سے حج کے لیے نکلا اور فوت ہو گیا کیا بات ہے قیامت قیامت تک اس کو حج کا ثواب ملتا ہے تفصیل کا کام مفتی شروع. صاحب نے شروع تو فرمایا تھا مفتی فاگو صاحب نے تو اب تکمیل نہیں ہوئی اور چند پارے ہی انہوں نے کیے تھے تو کوئی بعید نہیں ہے تو ان کے لیے یہ والی ترکیب ہو کہ ان قیامت تک आ... تفصیل لکھتے رہنے کا خواب ہو اور پھر دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر ان کا یوں بہرحال بہت بڑا حصہ ہے کہ انیشیٹو لینے میں ابتدا کرنے کے اندر الحمد وہ اس میں شریک ہیں اور وہ یہ نا کہ جس نے اچھا طریقہ شروع کیا تو اسے اچھے طریقے کا ثواب اور اس پر عمل کرنے والوں کا بھی ثواب ملتا ہے تو یہ بہرحال ان کی ایک اس کے اندر یہ کاوش ضرور ہے جراۃ الجنان بہرال انہیں کی تفصیل تفصیل کے لیے رکھا گیا تھا اور انہوں نے ہی اس کام کو شروع کیا تھا پھر یہ آیا تو سنت دعوت اسلامی امیر السنت نے یہ نام رکھ کے انہیں کو دیا تھا لکھنے کے لیے دعوت اسلامی نہیں ہے آ, کیا بات ہے کل پر سو بھی امیر علیہ سن بلکہ وہ جو کلپ امیر علیہ سنت کا 26 رمضان کو تھا تو حاجی مشتاق کے بارے میں کتنا پیارا جملہ سنا ہے وہ دنیا میں نہیں ہے مگر ہمارے دلوں میں کیا بات ہے پیر مرید کے لیے قیدی عادتوں والا ہے نا دلوں میں رہتا ہے شوق کیا بات یہ ہمارے لیے میں جب یہ سنا نا میل سنت کا لفظ تو میں نے یہی ذہن بنایا کہ اللہ توفیق کے ہمیں اچھی عادتوں پر دنیا سے جانا مگر مسلمان کیا بات ہے جناب اگلی کال احمد کاشف علی اطاری پاک فرمی کا بینا گجرا والا فیصلہ کر رہا ہوں آشا حاجی خاچی عبد اور نگان شورا کی آپس میں خوبصورت باتیں دل کو مزید طاقت دے رہی ہیں کہ دعوت اسلامی کا ماحول کوئی خوشت ماحول نہیں ہے اور اسلام کے اندر انسان اس انداز سے آپس میں خوش تبی کر کے ایک دوسرے کی دل جوئی بھی کر سکتا ہے یہ بہت ہی پیارا مبل کے لیے انداز ہمیں عطا کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے حاجی عبدالحبیب صاحب کی وارجہ میں عرض ہے کہ آپ کے ذاتی تجربات دوسری دنیا کے ساتھ ساتھ عرب شریف کے اندر بھی بہت زیادہ ہیں اور مدینہ شریف میں بھی آپ کی حاضریاں مرحبہ اگر کوئی آپ کے قافلے میں مدینہ شریف آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہو تو اس کے لیے کیا ترکیب ہو سکتی ہے یا اس کی کیا مدنی فیس ہو سکتی ہے عطا فرمائیں اللہ تعالیٰ آپ کو درازی عمر بالخیر فرمائے مدری قافلہ باقاعدہ تو حرمین طیبین کا دعوت اسلامی کی طرف سے نہیں جاتا البتہ ہمارا ایک سلسلہ دینی آزمائی دو تین سالوں سے اس کی جو ٹکٹس وغیرہ ملتے تھے فائنل میں تو ان کو ان کے ساتھ جانے کی سعادت ملی ہے تو انشاءاللہ کوئی دن ایسا آئے گا کہ اللہ نے چاہ ہماری وہاں ملاقات ہو جائے گی کیونکہ اگر بدری قافلہ باقاعدہ اناؤنس کر دیا جائے تو پتہ نہیں کتنے اسلام بھائی ہو جائے گی اور اس کو کنٹرول کرنا آسان نہیں رہے گا اب دعا کریں اور ماشاءاللہ ہماری جو تربیت ہے بدری قافلوں کی اور خاص طور پہ حج کی تربیت اور بیر السنت کے جو بدری مذاکرے ہیں اس سے تربیت لے کر آپ جب بھی جائیں تو اپنے ساتھ جو رفقا ہوں میں ان کی تربیت کریں تو ان کیا معلوم کسی ظاہر حرم کی تربیت ہم سب کے لیے کا ذریعہ بن جائے خالی مفتی ساتھ ہو وہ آشی مدینہ ہو کیا بات ہے سفر کیا لطف کچھ اور ہو ہمارے شبیر بھائی ایک بات کہا کرتے تھے جب پہلے ہم مدنی کافلوں میں نگانے شروع ہوئے ہم ساتھ ہوتے تھے ٹھیک چنگاری ساتھ ہونی چاہیے جملہ بڑا کمال کا تھا ان کو مجھے آج بھی یاد آتا ہے اچھا ایسا ہوا ہے ہمارے ساتھ یعنی ہم بہت سارے اسلام پہ ہوتے تھے لیکن کبھی ایک دیوانہ بیچ میں رونا شروع کرتا تھا نا وہ اس نے مدینے کا ذکر ہو اور بس میں رونا شروع کر دیا آپ یقین کرے واقعی کو چنگاری کا کام ادا کرتے پھر پوری بس آ رکت میں پورا بدری کافلا رکت میں آ گیا تو واقعی ایسا کوئی اسلام پہ ضرور ہونا چاہیے کہ بس وہ ساتھ ہو اور اس کو دیکھ کر ہمیں بھی رونا چاہیے اس کو دیکھ کے رکت ساری ہو جائے کیا بات جی اگلی کال دیجیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, اللہ ایک میں ادھر روکیے گا اس کال کو یہ کون ہے سلام سنائیں دوبارہ سلام سنائیں کچھ تجربات بھی دیکھنے چاہیے السلام علیکم و علی رحمت اللہ وبرکاتہ ہو سکتا ہے میں بھی غلط ہوں میرا ذاتی تجربہ یہ کہتا ہے کہ یہ یوسف بھائی ہیں اور یہ آکولا والے ہیں جی اب دیکھتے وہ ہیں کہ نہیں یہ آگے چلائیں یوسف اختاری ہند سے ارض کر رہا ہوں ماشاءاللہ سلسلہ بہت پیارا چل رہا ہے اور میں تو سفر کر کے تھکار کر آیا تھا اور سونے کی تیاری تھی لیکن اس سلسلے نے پوری تھکان اتار دی ایک سوال یہ ہے کہ نگرانی شورا کو دیکھا جاتا ہے رمضان المبارک میں جب بھی مزنی چنل شروع کرے تو نگرانی شورا کی اکثر زیارت ہوتے رہتی ہے تو یہ آرام کب فرماتے ہیں رمضان المبارک میں آرام تب کرتے ہیں آپ جب تھکر آئے ہیں اور مدی جنک دیکھ کر تھکن اتر کے مدی جنب ہوتا تھا نا کیا ہے تھکن اتارتے اپنی بھی ہے اور دوسروں کی بھی کیا بات ہے انہوں نے جیسے ابھی کہا کہ میں سفر سے آیا ہوں لیکن آتے ساتھ میں نے سلسلہ شروع کر دیا ابھی کل کوئی بات نہیں کر رہا تھا ارے یار یہ مدنی چینل والوں کو بس کریں یا مجھے سونا بھی ہے میں ہمارے ساتھ ہوا تھا کے اسلام میں گئے کسی عالبدین سے ملنے مدنی چینل بہت اچھا ہے آپ کا بہت مزہ آتا ہے لیکن اس میں ایک چیز ٹھیک نہیں ہے اور بھر گئے اس کے ہمیں پتا نہیں کیا شکایت کریں گے اس کو شروع کرنا پھر بند نہیں کر اور ہم پھر ہمارے ہم ہم سارے جذبل ڈسٹرب ہو جاتے ہیں دیر, دیر تک دیکھنا پڑتا ہے تو الحمدللہ مدنی چینل کی یہ برقی صاحب اللہ کی رحمت, رحمت, رحمت, رحمت, رحمت, رحمت, رحمت الحمدللہ کہ میں اس میں یقیناً مدنی چینل پر ہمارے دار و سنت کا اس میں ہمارے ساتھ بہت بڑا مطلب اس میں مین کردار ہے ماشاءاللہ کہ انہوں نے ہمارے مدنی چینل کے سلسلوں میں ظاہر تھا جب یہ ایک پر سارا اجازت کے طور کے ساتھ چلتا ہے کہ ایک دین مقاصد شریعہ اور پھر اس میں ایک اس طرح کا ایک تفنن اور یہ ساری چیزیں مکس کر کے کس طرح ہم ناظرین پہنچا سکتے ہیں کہ وہ گناہوں سے بچ کر مدنی چینل بھی دیکھتے رہیں اور ہم مقاصد شریعہ پر بھی قائم رہ سکیں جس میں ہمارا دار الفتحل سنت یہ اس کی رہنمائی <coughs> بیان سے باہر ہے اور اس کے بغیر ہم چل ہی نہ سکیں چل ہی نہ سکیں ہم جب بھی ہم کر رہے ہیں تو کیا یہ بات چیت بھی ہو رہی ہے لیکن بہت ساری چیزیں ہیں جو گریج ویلی دیکھنے سننے والوں تک پہنچ رہی ہوتی ہے اور اتنی دیر تک وہ ہمیں دیکھ... م... ہم سے مراد مادی جی دیکھتے رہیں گے تو دائیں بائیں سے بچ جائیں گے کوئی دائیں بائیں میں مسئلے بہت کافی امیزی برپا عید کے دنوں میں تو بتایا جو جا رہا ہے نا بالکل رنگ ہی بدل گیا ہے چینل پر دو ناچ گانے ڈول تماشے نگرانی شورا کا جو ایک شروع سے کانسپٹ تھا کہ عید میں ہم نے ایسی نشریات لانی ہے اور اتنی تیاری کے ساتھ آنا ہے اور بلکہ مجھے یاد ہے میں مدینی شریف میں تھا انہوں نے باقاعدہ مجھے میٹھی ڈانٹ پلائی ہے میں شکایت آپ سب کے سامنے کر دیتا ہوں کہ دو سے پانچ آپ نے ٹائم لیا ہے میں نے نہیں لیا تھا خود ہی ٹائم دے دیا پہلے مجھے کہ دو سے پانچ کی نشریات کا آپ ٹائم بھی آپ لا کے رہے ہیں اس میں اور یہ دو سے پانچ میں ایک ہی سیگمنٹ نہیں ہونا چاہیے آپ اس کے اندر تین چیزیں لے کر آئے میں نے کہا بھائی کچھ ٹائم تو دے نہیں ابھی بتائیں کیا کریں گے میں نے کہا میں کر رہا ہوں جلدی بتائیں اور تین چیزیں ہونی چاہیے صرف آزمائش نہیں چاہیے لیکن ان کے پیچھے وہی تھا کہ تین گھنٹے میں بھی آپ اتنی ورائٹی لائیں کہ تین گھنٹے میں کوئی چیز ڈریگ نہ ہو جائے لوگ آپ کے ساتھ ہی اٹیچڈ رہیں اور ماشاءاللہ اسی کانسیپٹ کو لے کر دو دن نشریات چلی ہیں اور آپ کا فیڈ بیک ہمارے سامنے ہے اور ہم چاہتے بھی یہی تھی اور اللہ کرے کہ یہ قبول ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں بھی اللہ اخلاص بھی دے اور انشاءاللہ کل کا دن بھی اللہ نے ماشاء اللہ ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے جب ہم آ کر بیٹھتے ہیں تو محبت کرنے والوں کی ایک تعداد ہوتی ہے جو حمد دیکھتی حمد ہے سنتی ہے آپ سے حمد محبت حمد کرتے ہیں عبدالربی بھائی سے محبت کرتے ہیں ماشاءاللہ اور ایک آپس کی ایک ان کو نئی چیز مل جاتی ہے تو یہ اس کے پیچھے کیا تصورات ہوں گے تو کیونکہ اس وقت ہم چار بیٹھے ہیں ہم چاروں کے پاس اس وقت اس وقت کو نشریات چلانے کا نشریات بیٹھنے کا ہم کو مواضع تھوڑی ملتا ہے اللہ کا شکر ہے اللہ, اللہ نے بہت کرم کیا ہے لیکن بس ایک دعوت اسلام یہاں مواوضہ نہیں ہے دعوت اسلامی کا کوز ہے ایک دعوت کا مقصد ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے اور اللہ کریم قبول کرے سے اپنی ذات کیسے کسی کا محتاج نہ اور جو لے کر لوگوں کو دین کا دعوت دیتے ہیں مطلب معوضہ لے کے قیمت ان کا کوئی بھی حصہ رقم دی جاتی ہے اور اگر وہ لوگوں تک دین پہنچاتے ہیں بیان کے ذریعے اپنے قرآن و حدیث کی وہ صحیح بات پہنچا وہ بھی صحیح ہے وہ ہنڈریڈ پرسینٹ صحیح ہے اچھا ہی کام کر رہے ہیں اچھا ہی کام کر رہے ہیں لوگ پیسہ لے کر لوگوں کو گمڑاہ کر رہے ہیں لوگ پیسہ لے کر لوگوں کو گھر میں بیٹھ کر نچوا رہے ہیں سلام ہے لوگوں کو جو مطلب کہ آ کر دین سکھا رہے ہیں اور ماشاء اللہ قرآن و حدیث کی باتیں پہنچا رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاء اور کال دیجئے گا ایک بجے کا آپ سے پوچھ رہا ہوں تو ٹھیک ہے آپ کی باری کم آئی ہے تو کوئی بات نہیں نہیں باری تو کیا آنی ہے آج تو آپ ہی کا ٹائم ہے ایک بجے ان شاء اللہ ختم کرنا بارہ منٹ میں کال زیادہ سے زیادہ دے تھا السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام و رحمۃ اللہ محمد شفیق انجم اتاری مرکز الاولیاء لاہور سے بات کر رہا ہوں میرا تو سب سے پہلے مفتی صاحب با... کی بارگاہ میں سلام عرض ہے اس کے بعد آمی. یہ کہ مفتی صاحب کو اللہ تعالیٰ عمر خزری عطا فرمائے آمی. کہ انہوں نے امت پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ مختصر اور جامع تفسیر عطا فرمائی ہے اللہ تعالیٰ ان کو دونوں جہان سعادت نصیب فرمائے آمی. اس آمی. میں میرا چھوٹا سا یہ مدنی مشورہ ہے کہ سیرت الجنان کے ہر پیج پر اوپر والی سائڈ پہ جگہ بھی موجود ہے کہ اس میں سورج کا نام لکھ دیا جائے جب ہم سراد جان کی کسی بھی جلد کو کھولتے ہیں تو اس میں ہمیں ہم یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اس کے سورت کون سی سورت ہے براہ مہربانی اس میں سورت کا نام ایڈ کیا جائے دوسرا میرا سوال یہ عرض ہے کہ ایک چھوٹا بچہ ہے 15 سال کا وہ اتکاؤ بیٹھا ایک دن کے بعد اپنے گھر میں واپس آ گیا تو اس میں یہ پوچھنا تھا کیا وہ جتنے دن باقی بچتے ہیں اس کا برا اتکاس بطور کو کرے گا صرف ایک دن کا وہ ارتقاف کر لے تو کفارہ ادا ہو جائے گا برائے مہربانی رہنمائی فرمائے ماشاءاللہ اللہ جی مفتی صاحب اوپر صورت کا نام آخری جو جلد آئی ہے نا یہ آخری جلد اس میں یہ ہے شروع کی جلدوں میں شرح کے موبائل پر یہ سیاست الجحان انہوں نے کھولی ہے تو پارے کا نام اور کا نام بھی ہے میرا خیال زوم لا رہے ہیں ان شاء اللہ جی تو موجود ہے یعنی پہلی دوسری جلد میں بھی امید ہے کہ اس کی پارے کا نام ہو گیا یہ سورت کا نام ہو گیا اور نیچے جائیں تو آپ کو تفصیل صراط رات جنان لکھا ہوا ملے گا اور یہاں کون سی جلد یہ بھی آپ کو ماشاء اللہ مل جائے گا ان شاء جی صاحب جو مسئلہ پوچھا احتکاف کسی نے توڑ دیا گھر آ گیا اس میں یہ ہوتا ہے احتکاف اگر ٹوٹ جائے تو ایک دن کے احتکاف کی کرنی ہوتی ہے تو کسی کا اعتکاف ٹوٹ گیا ہے تو وہ کسی بھی دن جو ہے وہ نماز مغرب یعنی سورج غروب ہونے سے پہلے اتکاف کی نیت سے مسجد مسجد میں ہو جائے اور اگلے دن کا روزہ رکھے قزا اعتکاف کی نیت کر چلے اور اگلے دن جب غروب آفتاب ہوگا تو اس وقت ایک دن, دن میں ہو جائے گا دس دن ضروری دن نہیں ہے مسجد میں رکنے نہ دے رات کو تو وہ تو خیر جب مسجد پڑے گا تو وہ تو اجازت دے ہی دیں گے ٹھیک ہے بچے کے بارے میں پندرہ سال کی پندرہ پندرہ سال والا تو ہو جاتا اگر نابالغ ہے تو پھر اس پر قضا نہیں ہے اس کا پھر وہ تاکید نہیں ہے اسی لیے لیکن اس کو بھی سکھانے کے لیے اس کی قضا کروانی جرام اگلی کال دے دیں السلام, السلام علیکم وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ بھائی آپ کو مفتی صاحب کو اتہر بھائی کو اور نگران شیرو کو بہت بہت عید مبارک اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے آپ کا سلسلہ بہت بہت بہت زبردست جا رہا ہے اللہ پاک آپ کو سب کو اپنی حفاظت میں رکھے نظر بد سے بچائے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مفتی صاحب نے ماشاءاللہ سے جو کارنامہ سر انجام دیا ہے سیراۃ الجنحان کی صورت میں تو اس سے اب آگے مزید کچھ بڑھا جائے جیسے کہ انبیاء علیہ السلام کی سیرت کے اوپر بات کی جا رہی ہے وہ کتاب آ رہی ہے اسی طرح سے قصص الولیا جو ہے اس کے اوپر بھی کام ہونا چاہیے اس حبا کرام کی زندگیوں کے حوالے سے بھی کوئی کتابیں جو ہیں وہ لکھی جائیں تو انشاءاللہ سب کچھ مدینہ مدینہ ہو جائے گا السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام و اللہ وبرکاتہ اولیاء کرام اور صحابہ کرام کی سیرت پر البدلۃ العلمیا کی بہت ساری کتابیں آج چکی ہیں اور آ بھی رہی ہیں تو ماشاء اللہ ہے ایک میسج دینا چاہوں گی ضرور ضرور ضرور مٹھے مٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں یقیناً امت کو بہت ساری علمی مواد کی حاجت ہے یا ہم اس میں یہ تعو نہیں کر سکتے کہ ہمارے پڑے سمجھدار انٹیلیجنٹ مند جو بچے ہیں آپ انہیں عالم بنائیں باہ. باہ. اس وقت جو کر رہے ہیں کام اگر سارے مل کر بھی کریں تبھی پورا نہیں ہو سکتا لیکن جب ہم اپنے جامعات اور دیگر دینی اداروں کی جب کیفیات دیکھتے ہیں اس میں وہ طبقہ کتنا ہے کہ جن کو آگے پیچھے کی اتنی فکریں نہ ہوں اور خود ایک سمجھدار اور ایک پڑھا لکھا جو گھرانا ہے اس کے بھی ہوں دیگر بھی آتے ہیں وہ آتے بھی ہیں تعداد بڑھانے کی میں ہم تو کیوں اور نہیں کتنی بڑی سعادت ہوگی اس والد کے لیے کہ جس کا بیٹا عالم دین بننے کے بعد کوئی کتاب لکھ دے اور جو امت کے لیے کس قدر ایک بیٹے کے بارے میں امی نے اور ہم بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے سنو تو اس کو سمجھا رہے تھے کہ آپ کا بیٹا ہے میں نے دیکھا ہے بڑا ذوق میں ہے شوق میں ہے ماشاءاللہ مجھے اس میں ایک رمک, رمک نظر آ رہی ہے اتنی بڑی عمر نہیں ہے عالم بنانے پر تو اس نے کہا کہ موتی صاحب کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا پہلے پڑھے پڑھے لکھے پڑھ لکھ کر کچھ کام کرے تو سافٹ ویئر انجینئر اور اس طرح کی ہم چیزیں کروانا چاہیں گے پہلے وہ کر لے اس کے بعد دیکھ لیں گے تو پھر ہماری سنت نے فرمایا کہ وہ اگر پڑھ لے گا اتنا تو اس کے بعد اس کے اندر یہ چیزیں رہیں گی جو ہمیں ابھی نظر آ رہی ہیں hmm. پہلے اس کو یہ بنا لیں بلکہ اس کو یہی بنائیں اور اس کے ساتھ یہ ان کا کام کریں گے لیکن والدین کی جو مینٹلٹی ہے وہ جو میرے سامنے ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے بیٹے پہلے یہ اسکول کی یہ تعلیم حاصل کر لیں پھر کالج کی یہ تعلیم حاصل کر لیں پھر یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کر لیں پہلے اپنا ادھر کا یہ فیوچر جو ان کو ان کے نظر جو فیوچر ہے hmm. وہ سیو کر لیں اس کے بعد دیگر چیزوں کی طرف جائیں حالانکہ اگر 20 اکیس یا 22 سال کی عمر میں ایک نوجوان عالم بنتا ہے 13 جو تیرہ چودہ یا 15 سال کی عمر میں اگر وہ درس نظامی میں داخلہ لے 23 22 تیئیس سال اور بائیس تیئیس سال میں اگر وہ درس نظامی پورا کرے اس کے بعد مین دو تین سال اور آگے اس کو محنت کرنا ضرورت ہے مطالعہ کرنا ہے پھر اس میں اگر اس نے مزید لکھنے پر پڑنے یا افتاق کی طرف جانا ہے تب بھی اس کی زندگی کے اٹھائیس اٹھائیس تیس سال گزر جائیں گے تو اب جب عالم اور اتنا اچھا عالم اور جو کچھ لکھ کر دے سکے امت کو رہنمائی کر سکے امت کو اس کو بننے میں اٹھائیس تیس سال تو تیس سال کی عمر تو نکل جائیے نا اب کوئی کہے کہ میرا بچہ پہلے یہ, یہ یہ پڑھ لے اس کے بعد یہ یہ آئے اس کے بعد آنے کی ویسے نوبت نہیں رہتی ہوتی نہیں عام طور پہ ایسا کوئی تجربہ ہمارے سامنے ہے نہیں? نہیں کہ کسی نے جناب مثال کے طور پہ ماسٹر کیا ماسٹر انگلش کیا انجینئرنگ کی اس کے بعد پھر وہ درسن دامی کر کے بہت بڑا عالم بنا ہو ایسے تو مل جائیں گے چند کہ جنہوں نے باہر درسن دامی بھی کیا ہوگا بعد میں لیکن پھر اس پائے کے عالم بننا اس طرح کے اچھے صاحب علم بننا ایسا ہوتا نہیں ہے تو یہ وہی ہے کہ پرائرٹی اور پریفرنس جو ہے وہ علم دین کو دی جائے علم دین کے ساتھ تابع کے طور پہ اسے چلا لیں آپ نے دوسری تعلیم حاصل کرنی ہے تو وہ چل سکتی ہے میں نے بھی درسن دامی کے ڈیورشن کے اندر ہی یہ انٹرمیڈیٹ اور یہ بیچلر یہ سب میں نے اسی ڈوریشن کے اندر کیا تھا اور میں الحمدللہ کہ مجھے اے ون گریڈ کے اندر تو میں تھا اس میں انٹرمیڈیٹ کے اندر اور بیچلر میں اور میٹرک کے اندر میٹرک کے بعد درسل نامی شروع کیا تھا میں نے میٹرک کے اندر میں فیصلہ باد میں پوزیشن ہولڈر تھا اور مجھے کئی کالجز کی طرف سے اسکالرشپ کی آفر تھی کہ اب ہمارے کالج میں ہم آپ کو اسکالرشپ بھی دیں گے یونیفارم نے کیا اچھا میں نے جو چوز کیا ہے تو وہ بھی میں نے پرسنلی چوز نہیں کیا تھا والد صاحب نے مجھے فرمایا اور والی صاحب کو بھی ہمارے جو علاقائی نگران تھے انہوں نے کہا تھا کہ جب پوزیشن ہولڈنگ کا پتا چلا نا تو انہوں نے کہا کہ آپ کے بیٹے ماشاء اللہ ذہین اگر یہ عالم بن جائے نا تو یہ دین کی بڑی اچھی خدمت کر سکتے ہیں ہمارے پاس جو ہے وہ اس طرح تعلیم یافتہ اور اتنے ذہین افراد کمی اب جب انہوں نے یہ کہا نا تو والد صاحب کا اس سے ذہن بنا اس کے بعد میں ٹاپ کیا مجھے وہ نہیں تھا مجھے نہیں میرا پہلے سے رجحان بار اسی طرف تھا دین بننے کا حاصل کرنے کا ماشاء آپ کے لیے ایک میسج آیا یہ پورا ہو جائے نہیں پورا ہو جائے نا کیونکہ اب آپ دیکھیے کہ آپ کا کون سا بیٹا انٹیلیجنٹ ہے کون سا بیٹا سمجھدار ہے کون سا بیٹا آپ کا ٹوپر ہے کون سا بیٹا مطلب کہ اس طرح کی تعلیم کے اندر بڑا مطلب اس کا پیکنگ پاور بہت اچھا ہو پرفیکشن اس کے اندر بہت اچھی ہو دینا اللہ کی ارام ہے اللہ نے تو دیا ہے آپ کا بیٹا یعنی پروڈکشن آپ کو چاہیے رو مٹیریل دیں گے تو پروڈکشن ملیں گے نا جیسے رو مٹیریل آئے گا ایسے پروڈکشن نکلتے رہے گی تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکو گے جب تک جب تک اپنی پیاری چیز اللہ کی رام میں نہیں دو گے تو اس کے جو استدلال ہے نا اس میں یہ بھی شامل ہے آپ کو جو چیز اولاد کے اعتبار سے چیزوں کے اعتبار سے صلاحیتوں کے اعتبار سے مال کے اعتبار سے اس میں پسندیدہ چن کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے بلکہ ایک آیت مبارک ہے آپ کے بیان کے اندر بھی میں نے سنی ہوئی ہے جو آیت مبارک ہے نا کہ اگر ردی مال راہ خدا میں دیں گے تو اس کے اوپر آیت میں فرمایا گیا کہ کیا تمہیں اگر یہی ردی دیا جائے تو کیا لوگ کیا ایسا وہ اور پارے میں وہ دوسرے پارے لیکن اس میں ہے یہی کہ کیا اگر تمہیں وہی ردی شے اسی طرح کی دی تو کیا لوگ مطلب ہم نے اپنے پھٹے پرانے کپڑے ہی اللہ کی راہ میں دیے تو سوال ہے کہ کیا اگر آپ کو یہی دیے جائیں تو آپ لے اللہ تو کچھ ڈھنکی کی چیز اللہ تعالیٰ کے رام میں دیا جائے تو تم اپنے لیے تو پسند نہ کرو اور وہی چیز تم اللہ کے رام میں دے دے جو بچ گیا ہے جو پھینکنے والا ہے جو ضائع ہونے والا ہے عموماً وہ دیا جاتا تو میں تو آج کے اس سلسلے کے توسط سے اگر ہمارے ملک اور باہر ملک کو تعداد دیکھ رہی ہے تو میں آپ کو یہی عرض کروں گا کہ اپنے جو بھی بدلے سمجھدار اتنے ہوں یا نہ ہو پلیز اس کو اٹھائیں دنیا سے اور ڈال دیں دین کے فیملی میں ایک عالم دین تو ہونا دینا کچھ کریں بیٹیوں کو بھی عالم بنائیں اپنی بیٹیوں کو عالم بنائیں ایک عالمہ بیٹی انشاءاللہ شادی کے بعد دیکھیے معاشرے کے اندر کیا تبدیلی لاتی بننا ایک عالم باپ معاشرے میں کیا تبدیلی لاتا ہے میں دعوت اسلامی کے اسپیشلی جو مبلک دعوت اسلامی کی جو ذمہ دار آنے میں ان سے مدنی انتجا کرتا ہوں جو کہ لاکھوں کی تعداد میں ایک نہیں ہے لاکھوں کی تعداد میں آپ کے اپنے گھر سے آپ کا ایک بیٹا بھی جتنے بھی داود اسلام والے ہیں آپ نیت کر لیں اسلامی بہنیں نیت کریں سب ملا کر بھی بات کروں نا داؤود اسلامی اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اگر دونوں ملا کر بات کریں تو ذمہ داران کی تعداد دو لاکھ سے اوپر نکل جائے گی صرف پاکستان کی بات صرف ذمہ داران کی جن کے اوپر ذمہ داری کا ٹائٹل ہے کچھ نہ کچھ ٹائٹل ہے اس کی تعداد بھی مطلب کہ مور دین ٹو ملین ہے دو لاکھ سے زیادہ تھاؤزینڈ تو آپ نیت اس وقت میں نہیں کہے تو سارے شادی شدہ ہیں لیکن ہزاروں شادی شدہ ہزاروں وہ ہوں گے جن کی اولاد ہوگی جن کے بیٹے ہوں گے جن کی بیٹیاں ہوں گی ایک تو دیں اگر آپ سوال المقرم میں جو ہمارے وہ شروع ہو رہے ہیں داخلے شروع ہو چکے ہیں سوال المقرم اس مہینے شروع کی تعلیم آپ اب بھی سے نیت کریں اور آپ آئے تیرہ سال سے پلس تھرٹین پلس جو عمر کے مدنی منع ہوتے ہیں یا مدنی منیا ہوتی کے جامع المدینہ کے بھی داخل اسلامی بھائیوں کے بھی داخل ہیں اسلامی بہنوں کے بھی ہیں हم. ہمارے دونوں کے جامع المدینہ موجود ہیں مہربانی ہیں میں ہاتھ جو کرش کرتا ہوں جس طرح پانی کی قلت پر دنیا میں ڈے منایا جاتا ہے غرضا کی قلت پر دنیا میں ڈے منایا جاتا ہے میں کہتا علماء کی قلت ہے اس کو سمجھیے جتنے ارب کی آبادی ہے نا اتنی اولما نہیں ہے مفتی صاحب جی وہ جو پرسنٹیج ہوتی ہے نا سیکس کے اعتبار سے کہ جیسے آئیڈیل یہ ہے کہ پانچ سو افراد کے لیے ایک ڈاکٹر ہو پاکستان میں یہ ریشو بعض جگہوں پر یہ ہے کہ پندرہ ہزار افراد پہ ایک ڈاکٹر ہے اب یہ جو ایک کیلکولیشن ہے اس کیلکولیشن کے برابر کی کیلکولیشن اولما کے اعتبار سے بھی ہونی چاہیے آہ. کیونکہ جس قدر صحت جسمانی کی حاجت ہے वा, वा, اتنی ہی صحت روحانی اور صحت ایمان کی حاجت ہے اللہ جتنی अल्ला, لوگوں کے بدن کی درستی ضروری ہے اس سے زیادہ ان کے ایمان کی درستی ضروری ہے اور مفتی صاحب روزانہ دعی ڈاکٹر کی روزانہ کے معاملات میں حاجت نہیں پڑتے لیکن زندگی کے روزگار روز مرہ کے ایسے معاملات ہیں جس میں کی حاجت رہتی ہے اگر یہ پرسنٹیج لیجیے مفتی صاحب علماء کتنے دنیا بھر میں جو علما ہیں عالم دین بہت کم دین ہے کم ایسا وہ جو ریشو ہے, ہے وہ بہت کم ہے بہت کم ہے, بہت کم ہے بہت کم ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں آپ کئی ایسا شہر ایسے ہیں پاکستان کے اندر بقیہ ملکوں میں تو حالت اس سے زیادہ خراب ہوگی है کہ ہمارے یہاں تب بھی ملک ملک ملک کی بات ہے دوسرے ملکوں میں زیادہ ہے ہمارے ہاں کئی شہر ایسے ہیں کہ پورے پورے شہر کے اندر کوئی ایسا عالم نہیں ہے جو حقیقی معنوں میں لوگوں کی دینی ضروریات کو پوری اللہ آپ کو جزاک دے مفتی صاحب میں یہی ارض کرنا چاہ رہا ہوں اس کو پلیز نوٹ اس کا نوٹس لیں باپ نوٹس لیں ابھی جتنے والد سن رہے ہیں مجھے جتنی مائیں سن رہی ہیں مجھے آپ نوٹس لیں کہ چلیں آپ خود آئیں آپ عالم بن جائیں آپ اپنے بچوں کو داخلہ کہیں سے بھی جہاں بھی آپ نے اپنے بچوں کو داخل کروائے ہوا ہے میں کس کے لیے کہہ رہا ہوں آپ کے دین کے لیے کہہ رہا ہوں آپ ہی اور ہمارے اسلام کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے دین اور ہمارے اسلام کے لیے اس کی ترویج ہے ارشاد کے لیے علماء گھر اولاما نہیں ہم کچھ بھی نہیں ہم اندے ہیں. علماء آنکھوں والے ہیں علماء ہی ہمارے لیے مطلب چراغ ہیں ماشاولی. یہ چراغ جتنے زیادہ جلیں گے نا روشنی اتنی بڑھتی چلی ماشاولی. جائے گی ماشاولی. اور اتنا علماء کے بارے میں مس کنسپشنز پیدا کیے جا رہے ہیں غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں ان سے دور کرنے کی سازشیں الگ ہیں ان کے متعلق غلط فہمیاں پیدا کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں مدد جان بوجھ کر سازشیں ہو رہی ہیں کہ یہ کسی صورت لوگ ان سے کٹیں تاکہ وہ اپنے غلط عزائم میں کامیاب ہو سکیں مگر اللہ نے چاہ تو نہیں ہو سکیں گے اللہ داعود السلام کو سلامت رکھے نہیں ہونے دیں گے ان نہیں ہونے دیں گے ہمارے ابھی ساڑھے پانچ سو پانچ سو کے آس پاس جامع المدین ہیں ہم انشاءاللہ شاء پانچ ہزار کھولیں گے انشاءاللہ ہم پچاس ہزار کھولیں گے انشاءاللہ اللہ ہم اللہ نے چاہ اس بار چار سو یا آس پاس ہمارے اسلامی بھائیوں کی دستار بندی ہے انشاءاللہ وہ جو شاء اللہ فارغ جو درس ابھی ہمارا مشورہ اللہ نے چاہ اگلے پانچ سالوں میں ہم آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ ان دستار بندی کرنے والوں کی تعداد انشاءاللہ شاء اللہ پندرہ سو دو ہزار کے آس پاس ہم آپ کو دکھائیں گے آن انشاءاللہ انشاءاللہ ہم نیت ہے جتنے علماء زیادہ ہوں گے اور اس طرح عاشقہ نے رسول خوف خدا اور پوروپر پڑھے ہوئے سیکھے ہوئے انشاءاللہ شاء اتنی ہی اچھی رہنمائی ہوگی اور امت بچ جائے گی آپ دیں یہ آج کے سلسلے کا میں آپ کو ایک سمجھے کہ مدنی التجا ہے آپ نے اتنا دیر سلسلہ دیکھا پسند کیا آپ نے کالے کی آپ نے ہماری حوصلہ افزائی بھی کی ہے ہم آپ سے ایک روپے کا سوال نہیں کرتے ہم آپ سے آپ کے بچے کا سوال کرتے ہیں اور وہ بچہ لے کر الٹا خرچہ ہی بڑھائیں گے اپنا ہاں جی آپ روپے کا سوال نہیں کرتے بلکہ خرچہ بڑھانے کا سوال کرتے ہیں ہمارا خرچہ بڑھے گا ان کا خرچہ گھٹے گا اب بھی پانچ پانچ دس دس ہزار روپئے آپ جس بچے پر خرچ کر رہے ہیں جس کا کوئی فیوچر نہیں ہے بظاہر بازار کوئی فیچر نہیں ہے جو بنا آپ کا بھی کوئی بازار اتنا فیچر نہیں ہے اللہ ماشاء اللہ اولاد ہو گئی ہو گئی نہ ہوئی ہوئی نہ ہوئی آپ کی باقی یہ جو فیلڈ ہے اس میں دین کا بھی اسلام کا بھی اپنا بھی اور ماں باپ کا بھی بچہ بنتا ہے وہ بھی سب کچھ فرمائیں گے مزید باشا, ایسا بجا فرمایا آپ نے جو آپ نے فرمایا صورت حال بھی ایسی ہے اور یہ فرض کفایہ کے اندر ہے جی کہ مسلمانوں کے اندر اتنی تعداد میں علماء ہونے چاہیے دینی معاملات ہوا. کے اندر جو ہے ان کی ضرورت پوری کر سکیں اور یہ حقیقت ہے کہ ایک شہر میں ایک یا دس عالم بھی کبھی کفایت نہیں کر سکتے کراچی جیسے شہر کے اندر تو پونے دو کروڑ کی آبادی ہے دو سو تین سو بندوں پر بھی اگر ایک عالم اگر آپ شمار کریں تو آپ کو اسی نبے ہزار علماء چاہیے اور بہرحال یہاں پر اسی نبے ہزار تو کیا ہزار بھی جو ہے نا وہ ایسے علماء پوری طرح نہیں ہوں گے کہ جو پوری طرح ان کی رہنمائی کر سکیں تو چلے جناب بہت اہم میسج ہے اور بڑا سیریس کہ ایشو ہے اللہ پر امید ہے کہ آپ کے میسجز بھی ہوں گے اور کی خوشی میں یعنی یہ نیت ہو جائے تاثرات کے لیے نیت کے لیے ایس ایم ایس کی بھی پٹی چل رہی ہے اور ابھی داخلے بھی مطلب بڑے رائٹ ٹائم سے عیدی مانگتے ہیں نا ایک عیدی مانگتی ہے ٹھیک ہے میں آپ سے عیدی مانگتا ہوں عیدی میں اپنا بیٹا یا بیٹی دے دیں جامع المدینہ کے لیے ہاں عالم بنائے اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں اور اس کے بعد انشاءاللہ وہ بڑا خوبصورت جملہ کہا نا کہ کچھ ایسے تعلیم یافتہ بچے بن جاتے ہیں دنیاوی طور پر کہ جن سے بات کرتے ہوئے ماں باپ ڈرتے ہیں لیکن اگر بیٹا عالم دین بن جائے تو وہ اپنے ماں باپ سے ادب اور احترام کے ساتھ بات کرتا ہے ہم کسی بھی دنیاوی تعلیم کے خلاف نہیں ہیں لیکن علم دین کو سیکھنا بہت ضروری ہے وہ ہماری تعلیمی بالکل بالکل ایسا ہی ہے جو شریعت شر... ش... زاد... بہت بڑی تعداد اس میں انورڈ ہو جاتی ہے کتابوں میں بہت زیادہ آپ کو مطلب ہم اوور او کیونکہ مدنی چینل صرف پاکستان میں نہیں دیکھا جاتا دنیا بھر کے مسلمان اس وقت پریشان ہے دنیاوی تعلیم میں اولاد کے بغیر جو نصاب میں بھی پرابلم ہے مطلب جو پڑھایا جا رہا ہے وہ بھی پرابلم کر رہا ہے جو پڑھا رہے ہیں وہ بھی پرابلم کر رہا ہے اور جس انوائرمنٹ میں پڑھایا جا رہا ہے وہ بھی پرابلم کر رہا ہے ٹھیک ہے اس کو کور کرنے کے لیے دارالمدینہ کھلا ہے میڈیا کی خرابیوں کو کور کرنے کے لیے مدنی چینل کھلا ہے ب کی اور بی ملی کو بٹانے کے لیے اور اس اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے دعوت اسلامی مالیجیے وجود میں آئی ہے ہر ایک کے پیچھے ریزن ہے ہر ایک کے پیچھے ریزن ہے ماشاءاللہ للہ انٹرنیٹ تباکاریوں کو اندھیرا جب بھی بڑھے گا انشاءاللہ اجالے نے آنا ہی آنا ہے چراغ ہے جلنا ہی جلنا ہے ٹھیک ہے ہماری طاقت اتنی ہو یا نہ ہو لیکن ہم نے کتاب میں پڑھا ہے ڈوبتا سورج کہتا جاتا تھا ہے کو جو میری جگہ سنبھالے گا ایک جھونپڑے سے چراغ کی آواز آئی میں کوشش کروں گا ہم جانتے ہیں کہ بہت سارے ادارے سے بنے ہوئے ہیں کہ جہاں پر جس طرح دین اور اسلام کے خلاف تعلیمات عام کی جا رہی ہیں مگر انشاءاللہ دعوت اسلامی کو اللہ نظر مت سے بچائے دعوت, عم دعوت عم اسلامی میرے رب نے چاہا تو کئی محاذ پر آ کر مسلمانوں کے عقائد کی عمل کی اور اس طرح کی چیزوں کے خلاقیات کی انشاءاللہ شاء حفاظت کرتی تھی اور حفاظت کرتی ہے اور انشاءاللہ حفاظت کرتی رہے گی ہم رہے یا نہ رہے ہمیں سے ہر ایک دنیا سے ایک دن زندگی زندگی جانا ہے اسلامک لیکن دنیا دنیا آج آپ وہ برا آدمی وہاں وہ اخروٹ کا بیج وہ اخروڑ کا پودا لگا رہا تھا تو بادشاہ وہاں سے گزرا بادشاہ کا انداز یہ تھا کہ اپنے ساتھ خادموں کو لے کر چلتا کوئی اچھی چیز نظر آتی تو طریقہ یہ تھا کہ بولے واہ تو دربار درباری نے اٹھا کر وہ واہ جس کی طرف بولا گیا اس کو تحفہ دے دینا ہے تو بادشاہ نے دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی کروڑ کا بیج بو رہا ہے تو بادشاہ اس کے پاس جا کے بولے بڑے میاں اتنی بڑی عمر ہو گئی ہے تم کو پتا ہے کہ کروڑ کتنے عرصے کے بعد پھل دیتا ہے تو کروڑ کا بیج ڈالنے کی تو اس نے کہا بادشاہ سلامت گستاخی معاف تیلے والوں نے بویا تھا میں نے کھایا آج میں بو رہا ہوں میرے بعد والے کھائیں گے اللہ بادشاہ کو بات بڑی اچھی لگی بادشاہ نے کہا واہ اب واہ کا سنتا تھا کہ درباری نے اٹھایا ایک انعام کی تھیلی اور اس بوڑھے میاں کے ہاتھ میں رکھ دی بوڑھے میاں نے پھر بردستہ کا بادشاہ سلامت اخروٹ ملے گا بعد میں ملے گا جب ملے گا تب ملے گا انام تو ابھی سے مل گیا ٹھیک ہے تو بادشاہ نے کہا واہ واہر دور تو اسے اٹھا کے بادشاہ کو کون پوچھے گا دو دینی ہے کہ نہیں دینے اس نے اٹھا کر دو اوڑھ دے دی تو اس کو تین مل گئے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وقت سے پہلے ہی انعام مل جاتا ہے ماشاء اللہ ماشاءاللہ اور الحمدللہ ہم کہہ سکتے ہیں دعوت اسلامی کو اللہ نے بڑی عزت دی بڑی ترقی دی ہے اللہ تعالی نے اس کے لیے بڑے سپورٹر پیدا کیے بڑے معاون پیدا کیے ہیں یہ علماء یہ مفت کرام یہ پروفیشنل ایون کے یہ جو مدنی ہتھیار دینے والا آج اربوں روپے کی جو دعوت اسلامی چل رہی ہے یہ پیسہ دینے والے تو لوگ ہیں نا اتنے آپ آ رہے ہیں مطلب پیسے والے پروفیشنل یہ وہ سب دعوت اسلامی کے ساتھ ٹھیک ہے بائی گیٹ اپ آپ نہیں ہے مگر میں سبوں کو رکھتا ہوں بائی ہارٹ بائی مائنڈ آپ دعوت اسلامی کو آپ کم از کم گھر میں بیٹھ کر یہ ضرور سوچتے ہوں گے یار یہ ایک ہے جو ہمیں بچا رہی ہے اور انشاءاللہ شاء اللہ بچا دی رہے مگر آپ ہمارا ساتھ دیں عالم پلیز پلیز میری ریکویسٹ ہے پلیز ماشاء اللہ اپنے بچوں کو عالم بنا دیں اپنی بیٹیاں کو عالم بنا دیں انشاءاللہ امت کے لیے بڑا کام ہو جائے گا یہ بڑا آپ کر بیٹھ کے کبھی سوچتے ہو گے نا یا ہم سے بھی تو کوئی کام لے لو ہم داو, ہم دین کا کیا کام کریں اب اپنے بچوں کو عالی بنائیں بنائے اور دعوت اسلامی کا جامع المدینہ اگر نہیں ہے تو جامع المدینہ مجلس میں عبدالحبی بھائی بھی ہیں ہمارے مفتی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے فون نمبر ہیں آپ الحمدللہ جہاں نہیں ہے وہاں بڑھائیں گے لیکن آن لائن سروسز بھی موجود ہیں اگر جیسے ایسے ملک میں بیٹھے ہیں جہاں جامعت المدینہ ہی نہیں ہے یا قریب کوئی دارالعلوم نہیں ہے تو جامعت المدینہ آن لائن دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر جا کر بھی داخلہ لے سکتے ہیں چار سالہ یہ کورس ہے تو ایٹ وہ کرنا شروع کر دیں تاکہ علم دین تو حاصل ہونا شروع ہو جائے اور پھر انشاءاللہ جب آپ کے یہاں جامعت المدینہ بن جائے گا تو پریکٹیکلی بھی شامل ہو جائیں گے امید جی ہے جو کہ جی جی, جی اب اس کو کھا لے کے اختتام کی طرف لے چلتے ہیں جی سر وہ دعوت اسلام کے بادشاہ انہوں نے بھی تین برتفا واہ کہا ان کو بھی کیا مسئلہ کر دیں گے رکھی وہ چیزیں میری ہمدردی ہے یہاں بھی تین بار ہی مطلب جو کال آئی تھی آپ نے جناب بہت چلیں سارے اکبر بھائی کا کہنا ہے اکبر حسین بھائی کا کہنا ہے کہ ایک کال جو ہے وہ ضرور شامل کر چلے چلیں وہ شامل کرتے ہیں اور پھر اجازت چاہتے ہیں آپ سے جی عبد الحبی اور بیٹھے ہیں ماشاء بہت ہی اچھا لگ رہا ہے اور یہ دونوں جس وقت ہوتے ہیں تو ماشاء ایک کوالٹی ورک سامنے آتا ہے اور مفتی قاسم صاحب کے بارے میں یہ کہ اتنے اچھے مفتی صاحب کی پلیٹ فارم کی وجہ سے ہمارے سامنے آئے مفتی کاصف صاحب کو دیکھ کے مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے اکابر مفتی گرامر علما مفتی بخار و تین صاحب ہوتے تھے مفتی بقارو تین صاحب کی مشاورت مجھے میں نظر آتی ہے اللہ ان کو نظر بچائے اور کے سب سے میں ہماری اور, اور ہمارے والدین کی ہمارے گھر والوں کو کتاب مختلف آپ سب کو بہت شکریہ مبارک بہت اچھا آپ نے مفتی صاحب کے لیے تحصرات بھی دیے میں آخر میں مفتی صاحب کے والد صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے بر وقت اور رائٹ ٹائم پر رائٹ ڈسیزن لے کر انہیں درس نظامی کی طرف دیا اور آج ہمیں الحمد ایک مفتی اہل سنت مل گئی برکت دے ہم آپ سے زیادہ چاہیں گے لیکن وہ ذاتی تجربہ جو پچھلے دنوں مزل نبوی شریف میں ہوا تھا وہ آپ دیکھیں گے اور اس پر مفتی صاحب نے مدنی پھول پہلے ہی دے دیے کہ روحانیت کے ہر بات جو ہے وہ آسانی سے سمجھ نہیں آتی لیکن یہ چونکہ میرا پرسنل اور ذاتی تجربہ ہے اور میں نے خود اس کو فیل کیا اور وہ اسلائم ہے کس طرح ملنے آیا یہ بتا دیتا ہوں اس سے پہلے کیونکہ مجھے اجازت لینی ہے آپ سے ورنہ اس کے بعد بھی مدنی پھول بات کر سکتے تھے لیکن وقت کافی ہو گیا کہ مجھے بعد میں پتا چلا کہ یہ سوڈانی اسلائم آپ دیکھیں گے ان یہ تین دن سے لگاتار اس جگہ پر آ رہے تھے اور مجھے تلاش کر رہے تھے میں تین دن بعد اس جگہ پر گئے افطار کرنے اور وہاں ہم سے ملنے آئے ملنے کے بعد انہوں نے کیا بتایا کیسے بتایا آپ کو دکھائیں گے ہمیں اجازت بھی دیئے اللہ کریم ہاں ہم سب کو اس عید سعید کی برکتیں عطا فرمائے اور جو آج پیاری پیاری باتیں ہم نے سنی ہیں بالخصوص نگران شرانے جو آخر میں میسج دیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کل کا دن بھی مدری چینل کے ساتھ ویسے تو سارا زندگی مدری چینل کے ساتھ ہم نے گزارنی ہے مگر عید کی خصوصی نشریات کل بھی جاری رہیں گی صبح 10 بجے سے ان شاء اللہ صبح عید کا جو خوبصورت سلسلہ ہے وہ ہوگا دوپہر دو بجے یاد رہے کہ سلسلہ انمول ہیرے ہوگا اور کل انمول ہیرے میں خاص طور پہ مدری منے اور مدری منوں کو تیار رکھیے گا کہ کل ہم آپ کی ملاقات کرائیں and get غلام رسول اور فیضان جن کو مدری منع بہت پسند کرتے ہیں یہ کون ہیں ان کے پیچھے دراصل کردار کون ہیں یہ آپ کو کل ملائیں گے اور پھر انشاءاللہ شاء تین بجے ذہنی آزمائی سلسلے کا فائنل ہوگا مجلس تاجران کا اور چار بجے سوا چار بجے قریب ہم دیکھیں گے انشاءاللہ مدنی سفر نامہ اور کل رات بھی عشاء کے بعد براہ رات سلسلہ ہوگا اور وہ ذوق نعت اسپیشل عید اسپیشل ہوگا اور اس میں بھی بہت خوبصورت تیاری <تصف> کی ہمارے اشفاق بھائی ناوا نے <تصف> تو ان وہ بھی ہم دیکھیں گے اثر کے بعد ہاں مغرب کے بعد بھی کی سیر سلسلہ ہے اور اثر بھائی کی مسکراہٹیں ہوں گی اثر کے بعد تو وہ انشاءاللہ اللہ آپ دیکھیے گا سلو الحبیب صلی اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلحم